اس نے خواب میں دیکھا گھنٹی کی تیز آواز سے اس کی آنکھ کھلتی ہے وہ ہڑبڑا کے لحاف پھینکتی ہے پھر بستر سے پیر نیچے اتارتی ہے اور چپل پیروں میں ڈالے باہر کو لپکتی ہے اب وہ تیز تیز دینے پھلانگ رہی ہے دل زور زور سے دھڑک رہا ہے وہ دروازہ کھول کے باہر ڈرائیو وے پہ آتی ہے سامنے گیٹ کے پار کوئی کھڑا ہے اس کے ہاتھ میں ایک ٹوکری ہے اس کے قدم سست پڑ جاتے ہیں وہ گیٹ تک آتی ہے جنگلے کے اوپر سے ہاتھ بڑھاتی ہے آدمی اس کو ٹوکری پکڑاتا ہے وہ وہی نیچے زمین پہ بیٹھ جاتی ہے ٹوکری اس کے ہاتھ میں ہے اور چہرہ شکست خوردہ سا لگتا ہے اب وہ ٹوکری میں موجود اشیاء پہ ہاتھ پھیر رہی ہے ان کی خوشبو نسلوں سے ٹکرا رہی ہے تیز مانوس خوشبو اور اس کی آنکھیں بھیگی جا رہی ہے ٹوکری میں رکھی چیزیں دھندلی نظر آ رہی اور خواب ہوا میں تحلیل ہو جاتا ہے سرد ہوا کے زوردار جھونکے نے اس کے سر سے چوہے کی ٹوپی گرا دی تاگیا مراد چونک کے وہ سوئی نہیں تھی بس کشتی کے کونے میں بیٹھے بیٹھے گھٹنوں پہ چہرہ ٹکا کے آنکھیں مون ہی تھی کہ یہ خواب دکھائی دیا اب آنکھ کھلی تو دیکھا کشتی پانی پہ تیرتی آگے بڑھ رہی تھی اور جزیرہ قریب آتا دکھائی دے رہا تھا کوئی برا خواب دیکھا ہے کیا ایڈم ہاتھوں پہ رسی لپیٹتے ہوئے قریب آیا تو اس نے گردن اٹھا کے اسے دیکھا چوہے میں ملبوس و رسی اٹھائے مصروف دکھائی دیتا تھا اچھے برے کا معلوم نہیں مگر ہاں خواب ہی دیکھا ہے اس نے جھرجری لی کیا دیکھا آپ نے وہ اس کے قریب آ ساتھ ساتھ رسی بھی لپیٹ رہا تھا میں نے خود کو اپنے کیل والے گھر میں دیکھا گھنٹی بچتی ہے ایسی گھنٹی جس کا مجھے انتظار تھا جیسے کوئی عادت ہو جیسے میں بھاگ کے دروازہ کھولتی ہوں تو مجھے کوئی شخص ایک ٹوکری دیتا ہے جیسے تحفہ ہوں مگر میں وہ کہتے کہتے رک گئی جیسے خود میں ہی उलझ گئی ہوں۔ تحفہ ملنے پہ یوں غمگین ہوتا ہے کوئی بھلا جو خزانے ڈھونڈنے کے لیے جاتا ہے اور وقت کے اس پار کھو جاتا ہے شاید وہ اداسی سے مسکراتے ہوئے ایڈم نے رسی کا گچھا دور ایک سپاہی کی طرف اچھا جس نے اسے فوراً تھام لیا دوسرے سپاہی اور خادم بھی لنگر انداز ہونے کی تیاریوں میں لگے تھے مگر اس ٹوکری میں کیا تھا اس نے آنکھیں بند کر کے یاد کرنا چاہا میں اس چیز کی خوشبو پہچانتی ہوں ایسے جیسے جیسے رسیلا چاکلیٹ ہو پھر اس نے گہری سانس لی اور کھڑی ہوئی خیر ایک بات تو طے ہے کہ ہم اس زمانے کی قید سے جلد نکل جائیں گے ہم یا صرف آپ تالیہ نے گلا امیز نظروں سے, سے تمہیں لگتا ہے میں تم دونوں کو چھوڑ کے جا سکتی ہوں جی بالکل مجھے ایسا لگتا ہے کیونکہ آپ کو بیس فیصد خسانہ بھی مجھ سے بانٹنا برا لگ رہا ہوگا اندر ہی اندر ہاں لگ تو رہا ہے بیس فیصد جتنا کام تو نہیں کیا تم نے ہم بالوں کو بے نیازی سے پیچھے جھٹکا اور عرصے پہ آگے کو بٹ گئی جزیرہ جیسے جیسے قریب آ رہا تھا سورج اس کی سے ڈھلنے کی تیاری میں تھا ایڈم نے کینا تو اس نظروں سے اسے جاتے دیکھا چی جی تالیا جل بھی جائیں گی تو ان کے بل نہیں جائیں گے یہ تو طے تھا بندہ بندہارا کے دربار میں کھڑا وان فاتح کہہ رہا تھا وہ ایک سمندری سفر پہ گئی تھی جس سے وہ لوٹ کے نہیں آئی تھی اگر تم اس کو بچانا چاہتے ہو تو اسے کسی سمندری سفر پہ نہ بھیجنا مراد کے بھی جاننا ہے تمہیں راجہ. بے تاثر سے انداز میں اس نے بات جاری رکھی مراد کی گردن میں گلتی سی ڈوب کے ابھرتی دکھائی دی مگر چہرے کے تاثرات اس نے بہت ضبط سے ہموار رکھے مجھے تمہاری کسی بات پہ یقین نہیں ہے جاؤ اور میرے قید خانے میں اپنی باقی ماندہ زندگی گزارو قدر غصے اور حکارت سے ہاتھ جھلا کے بولا تو فاتح ہلکا سا مسکرایا بہت جلد تم اتنے مجبور ہو جاؤ گے مراد راجا کہ تم مجھے خود یہاں واپس بلاؤ گے اور اس کرسی تخت کے ساتھ والی کرسی کی جانب اشارہ کیا پہ بٹھا کے میرے ساتھ مذاکرات کرو گے مراد نے جواب نہیں دیا ہاتھ دوبارہ جھلایا رخ موڑ لیا سپاہی تیزی سے وارد ہوئے اور اسے باسو سے پکڑا اس نے مزاحمت نہیں کی بس ایک نظر راجہ پہ ڈالی جو کمر پہ ہاتھ باندھے رخ موڑ گیا تھا اور پلٹ گیا عارف اس کے جانے کے بعد مراد قدرے بے چینی سے عارف کی طرف گھوما جو فکر مند سا وہیں کھڑا تھا پیشانی شکن آلود تھی اور آنکھوں میں پریشانی تھی کیا تمہیں اس آدمی کی باتوں پہ یقین ہے عارف نے ایک نظر بند دروازے پہ ڈالی جہاں سے فاتحہ بھی گیا تھا اس کی پیشانی کشادہ اور آنکھیں روشن ہیں ایسے چہرے جھوٹوں کے نہیں ہوتے ہیں. پھر تم ابھی اسی وقت جنوبی محل کی طرف روانہ ہو جاؤ اور شہزادی کو باحفاظت واپس لے آؤ ابھی عارف آخر میں اس کی مسترب آواز بلند ہوئی تو عارف نے چھٹ سر جھکا دیا جو حکم راجا اور پھر تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا مراد اب مارے اس طرح کے دربار میں دائیں چکر درو دیوار نے سرگوشیوں میں ایک دوسرے کو طے خانے کا احفاظ سنایا. احتجاجن ذرا کھڑکی اور دروازوں نے اپنے پر چھلائے. بگر اونچے ستون بے حیثی سے قید خانے کا منظر نامہ سنتے رہے وہ جیل نیچے طے میں بنی تھی اندھیر کال کوٹڑیوں کی جن کے دروازے کا وزن بدھا تھا جس کے باعث وہ چند قدم سے زیادہ نہیں چل سکتا تھا. مگر اس نے کھڑے ہونے کی کوشش بھی نہیں کی پس کونے میں اکڑوں بیٹھا دیوار کو دیکھتا رہا دیوار پہ لگے گائے اور اینٹوں کی خراشوں میں وہ ناخون سے لکیری کھینچ کے حساب کتاب کر رہا تھا کیا سوچ رہے ہیں آپ آریانہ دوسرے کونے میں چپکے سے آن بیٹھی فاتح نے نظریں اس کی طرف اٹھائی وہ سفید ہیر بین میں بال جکڑے آلتی پالتی کیے بیٹھی اس کو غور سے دیکھ رہی تھی کتنے گھنٹے بیت چکے ہیں یہ حساب کر رہا تمہارے باپ کے پاس ہمیشہ پلان ہوتا ہے اور میرے حساب کے مطابق وہ ٹھیک جا رہا ہے آپ کو ڈر نہیں لگ رہا مجھے ڈرنا نہیں محض انتظار کرنا ہے وقت کے اس پار جانے کا انتظار اور اس کے بعد واپس جا کے آپ تالیہ کے ساتھ کیا کریں گے وہی جو میں نے اس سے وعدہ کیا ہے میں اس کو آزاد کر دوں گا وہ اپنی زندگی گزارے خوش رہے میں اپنی زندگی گزاروں گا اس نے ہلکے سے کندھے اچکائے اور ایک لکیر کھینچی ناہن کی سوکھے گارے سے رگڑے جانے کی ناقابل برداشت یا تالیا مراد میں چونکا تمہیں ایسا خیال کیوں آیا بے حد حیرت سے اس نے کونے میں بیٹھی آریانہ کو دیکھا جواب میں وہ استحزائیا مسکرائی مجھے مگر میں تو کوئی نہیں ہوں ڈیڈ میں آپ کا سب کانشیس مائنڈ ہوں جو آپ سے پوچھ رہا ہے کہ اگر چناؤ کا موقع آیا تو کیا کریں گے آپ اس نے جواب نہیں دیا بس گردن موڑ کے دیوار پہ لگی لکیروں کو دیکھنے لگا ماتھے پہ بل پڑ گئے تھے اور آنکھوں میں بے چینی ڈر آئی تھی ذہن میں ایک دم آوازوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا تھا ایک وقت آئے گا جواب مجھے کہیں گے کہ آپ کو میری ضرورت ہے وان فاتح کہ میں آپ کے ساتھ رہوں تالیا ہنسی تھی یہ ایک بے وفا آدمی ہے جس کو وعدے نبھانے نہیں آتے ملکا کی آواز میں سنجیدگی تھی میں وان فاتے ہوں اور مجھے کبھی کسی کی ضرورت نہیں ہوتی وہ ایک زمانے میں کبھی یہ بولا تھا وان فاتح کو صرف وان فاتح سے محبت ہے اسرا بے رحم ہوئی تھی آوازیں یادیں سب دیوار پہ لگی لکیروں سے ٹکرا رہی وہ سر جھٹک کے اپنی توجہ منصوبے پہ مرکوز کرنے لگا تین چاند والے جزیرے پہ سورج ڈوب رہا تھا جوان سمندری لہریں بار بار ساحل تک لاتا اور پھر واپس لے جاتا کشتی ساحل پہ لنگر انداز ہو چکی تھی اور سپاہیوں کا گروہ ریت پہ اترا کھڑا تھا دائرے کی صورت وہ تالیا اور ایڈم کے گرد کھڑے تھے مورخ خاموش تھا جبکہ چوہا پوش شہزادی ان کو ہدایات دے رہی تھی سب ٹولوں کی سورت جزیرے میں پھیل جاؤں مگر ساحل کی پٹی کے ساتھ ساتھ اندر کی طرف جنگل شروع ہو جاتا ہے ہم نے رات میں جنگل کے اندر نہیں جانا صرف ساحل کی پٹی کے ساتھ جزیرے کو چاروں اعتراف سے لپیٹنا ہے کوئی بھی غیر معمولی چیز نظر آئے تو ایسی صورت میں اس نے ایک ترکش سامنے کیا جو تیروں سے بھرا تھا یہ آتش باز تیر ہے اور تم سب کے پاس موجود ہیں. اس کو سلگا کے ہوا میں چھوڑو گے تو یہ فضا میں پھٹ جائے گا اور روشنی دیکھ کے باقی سب تمہاری طرف بھاگے آئیں گے جو حکم شہزادی سپاہی سر ہلا رہے تھے آپ میرے ساتھ رہیے گا وہ سب بکھر گئے تو ایڈم نے محافظانہ انداز میں کہا اوہ اتنے بڑے ہو گئے ہو اندھیرے میں ڈرتے ہو تالیہ نے سادگی سے پل کے چپکائی ایڈم کی پیشانی پہ بل پڑے میں آپ کے لیے کہہ رہا میرے لیے وہ ہنسی میں تاشا पसूना ہوں میں کسی سے نہیں ڈرتی پھر بالوں کو جھٹکا چوغے کی ٹوپی برابر کی اور ایک طرف کو مڑی تو ایڈم بولا ابھی تک نہ میں نے بنگایا ملایا میں آپ کو ساحرہ کا نقب دیا ہے نہ ہی ملاقا میں کوئی آپ کو اس نام سے پکارتا ہے شاید وہ وقت ابھی آنا ہے جب میں پسونا بنوں گی تم جلنا چھوڑو اور خزانے کو تلاش کرو گھمنڈی شہزادی اس کو خاتے میں نہ لاتے ہوئے ایک طرف کو چلتی ادم ضبط کے گھونڈ بھرتا رہ گیا سورج ڈوب گیا اور جزیرے پہ اندھیرا چھا گیا ایسے میں پورا چاند آسمان پہ چمکنے لگا جزیرہ بالکل خاموش تھا کسی فوج کسی مخلوق کی چاپ تک سنائی نہ دیتی تھی کیا واقعی خزانہ اسی جزیرے پہ تھا یا ان کے سارے حساب کتاب غلط تھے وہ ٹھنڈی ریت پہ قدم قدم چل رہی تھی چکنی نظریں چاروں طرف لگی تھی جزیرہ بالکل خاموش اور ساکت تھا سوائے ساحل کی لہروں کے شور کے کوئی آواز اور ایک دم آواز سنائی دی غراتی ہوئی آواز وہ سناٹے میں رہ گئی بس ثابت ہوا کہ جزیرہ زندہ تھا ملاقہ کے اس قدیم جنگل کی طرح جس میں وہ چار دن تک پھنسے رہے تھے تالیاں محتاط انداز میں آواز کی سمت چلنے لگی آواز کسی جانور کی معلوم ہوتی تھی جیسے کوئی ہو جو مخلوقی پیر چیزیں پیروں میں چب رہی تھی مگر وہ چبھن سے بے پرواہ قدم اٹھاتی رہی چوہے کی ٹوپی نے اس کے سر کو ڈھانپ رکھا تھا اگر ہوا کے باعث وہ پشت سے پھڑ پڑا رہی تھی دفتر ایک مقام پہ وہ ٹھہری سامنے آسمان پہ مکھن کی ٹکیا جیسا چاند چمک رہا تھا پہاڑی روشن تھی جیسے چاند نظر آ رہا تھا وہ ایک دم گھومی. ہوا سے چبک کی ٹوپی پیچھے کو ڈھلک گئی مگر اس کی سیاہ آنکھیں سامنے جم گئی وہاں سیاہ کانچ جیسے سمندر کا پانی بہ رہا اور ایک چاند پانی کی ستا پہ چمک رہا تھا جہاں ملتے ہیں تین چاند وہ چونک کے بڑبڑ آئے پھر اس کے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈلی یہاں ہاں یہاں ملتے ہیں تین چاند پہاڑی کی چوٹی شیشے یا کانچ کی بنی لگتی تھی چاند آسمان پہ چمک رہا تھا مگر اس کا اکثر سمندر کے پانی اور چوٹ کی دونوں میں دکھائی دے رہا تھا تین چاند اس نے گہری سانس لی تو یہ تھے تین چاند انہی کے آس پاس آواز آئی تھی چی تالیہ ایڈم نے قریب میں سرگوشی کی تو وہ چونکی وہ پیچھے سے تیز تیز آ رہا تھا تالیا کے ماتھے پہ بل پڑے سنو تم باڈی مین ہوگئے وان فاتے کی میں اپنی حفاظت خود کر سکتی ہوں ایڈم نے جواب نہیں دیا ایک دم ترکش سے تیر نکالا اور تالیا کی طرف کمان تان کے تیر چلا دیا وہ ہکا بکا رہ گئی تیر पास سے اس کے پاس سے ہوا میں تیرتا پیچھے کو گیا تالیا گھومی پہاڑی کے قدموں میں ایک آدمی کھڑا تھا اور وہ تالیا کی طرف تلوار لیے بھاگا آ رہا تھا تیر اس کے ہاتھ پہ لگا تو تلوار چھوٹ گئی وہ کراہ کے نیچے گیا تالیا نے جھٹ اپنا تیر کمان اس پہ تاند لیا آپ اپنی حفاظت خود کرنا جانتی ہے شہزادی ہے نا تن سے کہتا ایڈم قریب آیا تالیا نے بس تھوک نکلا نظریں اس آدمی پہ جمائے رکھی اس کی تلوار دور جا گری تھی تلوار اٹھانے کے بجائے وہ لڑ کھڑاتا ہوا اٹھا اور پیچھے ہٹنے لگا ہاتھ سے بھل بھل خون بہ رہا تھا رک جاؤ ورنہ اگلا تیر تمہارے سر کے آر پار ہوگا وہ تیر سے اس کا نشانہ لیے غرائی تو آدمی ٹھہر گیا تالیہ نے اس کے آس پاس نظر دوڑائی تمہارے ساتھی کہاں ہے بولو کہاں ہے مراد راجہ کے دوسرے آدمی وہ خستہ حال ہوئیے والا جنگلی سا آدمی لگتا تھا جواب دینے کے بجائے دائیں طرف دیکھنے لگا ہون سلے رہے میں کچھ پوچھ رہی ہوں مگر وہ مسلسل دائیں طرف دیکھ رہا تھا جیسے کسی کا منتظر ہو کہیں اس کے ساتھی حملہ ہی نہ کر دیں ہمیں سپاہیوں کی ضرورت ہے ایڈم نے فکر مندی سے کہتے آتش بھرے تیر کو سلگایا اور زور سے اوپر فضا میں چھوڑا تیر اوپر جا کے پھٹ گیا ہر سو آتش بازی کی صورت روشنیاں پھیل گئیں اور پھر اندھیرا چھا گیا مگر ذرا سی روشنی میں تالیا کو سادمی کے دائیں طرف کوئی حرکت دکھائی دی کوئی رینگتی ہوئی شے جو اس طرف بڑھ رہی تھی تیر کمان تانے تالیا کی نظر اس طرف اٹھی چاندنی میں اب واضح دکھائی دینے لگا تھا زمین پہ کوئی چیز رینگ رہی تھی چھپکلی کی شکل کا مگر مچھ لیکن عام مگر مچھ سے دبنا کوموڈو ڈریگن ہے یہ تو تالیا چونکی تو راجا نے اپنے خزانے کی حفاظت کے لیے کموڈو ڈریگن پال رکھا ہے اور اس کا خیال یہ شکار باز رکھتا ہے یعنی یعنی اس آدمی کا کوئی ساتھی ادھر تعینات نہیں ہے یہ ایک ڈریگن کافی ہے ڈریگن زمین پہ رنگتا آہستہ آہستہ اس آدمی کے سامنے آ رکا اس کا بھاری پیٹ نیچے رگڑتا ریت پہ نشان لگاتا را سامنے آگے اس نے منہ کھولا اور غرایا ایڈم اور تالیا نے ایک دوسرے کو دیکھا اب کیا کریں وہ ذرا فکر مند ہوئی ڈریگن ایک ہی نوالے میں سالم بندہ نکلنے کی صلاحیت رکھتا تھا اور یہ آج کے ملیشیا کے ڈریگن سے دبنا تھا یہ تو ایک ہی سانس میں ان دونوں کو ہضم کر جاتا ایسا کرو تم اس آدمی پہ تیر چلاؤ اور میں ڈریگن کا نشانہ باندھتی ہوں ان دونوں کو مار کے ہی ہم پہاڑی تک جا سکتے ہیں یہ اگر اس پہاڑی کی حفاظت کر رہے ہیں تو خزانہ ادھر ہی ہے مگر ہم کوموڈو ڈریگن نہیں مارتے ایڈم ایک دم بولا اف ایڈم یہ ہمیں کھا جائے گا مگر ایڈم نے کمان نیچے کر دی ہم شام کو بھی نہیں مارتے ان کو ان کے علاقے میں چھوڑ دیتے ہیں میں نے وائلڈ لائف پارک میں ایک بچی کی جان بچائی تھی کموڈو ڈریگن سے لیکن میں نے اسے نہیں مارا تھا نہیں جے تالیہ ہم جانوروں کو مارنے والے لوگ نہیں ہیں اس کے اندر کا اورنگ اصلی جاگ رہا تھا تالیا چند لمحے اسے تو تم کمور ڈریگن سے پہلے مقابلہ کر چکے ہو اس نے اپنا تیر کمان نیچے کر دیا میں ایک بچی کی جان اس سے بچا چکا ہوں لیکن سرکاری اعزاز دیتے وقت مجھے بھلا دیا گیا مگر تم تو اس واقعے کو نہیں بھولے نا ہو سکتا ہے اس دنیا کے واقعات اس دن دنیا کی تیاری کے لیے ہوں جاؤ اور ہمیں اس ڈریگن سے نجات دلا کے دو شہزادی نے کمان بلند کر کے اس طرف اشارہ کیا جہاں ڈریگن تھا شہزادی کے حکم پہ ایڈم نے بے اختیار نکلا. شن فیٹ کے فاصلے پہ ڈریگن کھڑا غرا رہا تھا اور شکار باز اس کی اوٹ میں کھڑا اپنے زخم کو دوسرے ہاتھ سے دبائے ہوئے تھا خون دھاروں کی صورت بہ رہا تھا مگر اس کی تاثر آنکھیں ایڈم پہ جمی تھی عجیب پتھریلا چہرہ تھا اس کا کیا نام ہے تمہارا ایڈم بھاری آواز میں استفسار کرتے ہوئے آگے بڑھا پیچھے دوڑتے قدموں کی آوازیں آ رہی ایک ایک کر کے سپاہی وہاں اکٹھے ہو رہے تھے تالیا نے ان کو خاموشی سے اپنے عقب میں کھڑے ہونے کا اشارہ کیا انہوں نے اب اپنے کمان تانے وہی جگہ سنبھال لی احمد کمال علی ایسا ہی کوئی نام ہوگا تمہارا ایڈم تبصرہ کرنے والے انداز میں ڈریگن کی سیٹ میں کئی فٹ کے فاصلے پر ٹھہر گیا سنجیدہ نظریں اس چکار باز پہ جمی تھی مفید وہ ہلکا سبولا مفید نام ہے میرا اور تم نے اگر آگے بڑھنے کی کوشش کی تو میرا دوست تمہیں نکل جائے گا یعنی تم نے اس کی اچھی تربیت کی ہے مفید وہ انچی آواز میں بولا یہ جانور تمہارا پالتو ہے تمہارے اشارے کی تعمیر کرنا جانتا ہے یہ سب کچھ کرنا جانتا ہے سب کچھ کرنا تو تم بھی جانتے ہو لیکن کیا یہ معلوم ہے کہ تم یہ سب کیوں کر رہے ہو چاندنی میں ڈوبا خاموش جزیرہ اور اس پہ ایڈم کی آواز سب خاموشی سے اسے سن رہے تھے تالیا البتہ بے چینی سے بار بار ڈریگن کو دیکھتی تھی کمان تعے وہ ڈوری کو پیچھے کھینچے ہوئی تھی ادھر انگری چھوڑی ادھر تیر ڈریگن کی آنکھ میں ڈال گے ہر انسان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ جو کر رہا ہے وہ اسے کیوں کر رہا ہے تم بتاؤ تم اس بیاں با جزیرے پہ ایک جانور کے ساتھ راجا کے خزانے کی حفاظت کیوں کر رہے ہو تم کچھ نہیں جانتے زخمی شکار باز غصے سے بولا یہ چند مشکل دن ہم نے گزارنے ہیں پھر ہمارے پاس اتنا خزانہ اکٹھا ہو جائے گا کہ ہم ساری دنیا پہ حکومت کریں گے اس کے لمبے بال کندھوں پہ گر رہے تھے میلا کچیلا چہرہ الجھی داڑھی لہو ٹپکاتی آنکھیں وہ ذہنی طور پہ تندرست نہیں لگتا تھا تو یہ وعدہ کیا ہے راجا نے تم سے مراد راجا ہمارا سردار ہے اور یہ خزانہ یہ صرف ہمارا ہے میرے پیارے دوست دونوں پہلوں پہ ہاتھ رکھے کھڑے ایڈم نے افسوس سے گہری سانس لی تم غالباً مراد راجہ کے تخت سنبھالنے کے دن سے یہی ہو تم نہیں جانتے کہ ملاقہ میں کیا ہو رہا ہے بے انسان مراد راجہ اس وقت ملاقہ کا بے تاج سلطان بن چکا ہے نہیں ابھی سلطان مرسل زندہ ہے جب وہ مرے گا تو ہم حکومت کریں گے شکار باز فور کرایا تم کتنے بے ہو مفید تم یہاں مراد راجہ کے خزانے کی حفاظت کر رہے ہو اور اس آسمے کے مراد سلطان کو قتل کر کے تخت سنبھال لے گا نادان انسان وہ سلطان کو کبھی قتل نہیں کرے گا پوچھو کیوں؟ وہ سلطان کو قتل کر دے گا شکار باز ہر درمی سے چلایا خون بہاتے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا نہیں کرے گا کیونکہ وہ اپنی بیٹی شہزادی تاشا کی شادی مرسل شاہ سے کر رہا ہے کیا اپنے داماد کو قتل کرے گا وہ تم جھوٹ بول رہے ہو کیونکہ مراد راجہ کی کوئی بیٹی تاشا نہیں ہے میں ہوں مراد راجہ کی بڑی بیٹی اور اللہ شاہد ہے کہ میں سچ کہہ رہی ہوں تیر سے اس کا نشانہ باندھے وہ بلند آواز میں بولی تو مفید بے اختیار اس کو دیکھنے لگا شاید تمہیں میرے باپا نے اپنے بارے میں ہر بات نہیں بتائی میں شہزادی تاشا بنتے مراد ہوں اور مجھے میرے باپا نے خزانہ لینے اور تمہیں ماننے بھیجا ہے لیکن میرا یہ جرنیل چاہتا ہے کہ تمہاری جان بخش دی جائے ایڈم نے گردن موڑ کے اسے گھورا اپنی کہانیاں گھرنے والی عادتوں سے آپ باز نہ آئیے گا اب بتاؤ بننا چاہتے ہو یا قید ہونا چاہتے ہو نہیں اس نے نفی میں سر ہلایا تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو مجھے بات کرنے دیں ایڈم ہلکے سے بولا پھر مفید کی طرف چہرہ موڑا مفید تم راجہ مراد کی وفادار ہو مگر اپنے دل سے پوچھو راجا تمہیں بھول چکا ہے وہ وہاں ایش سے حکمرانی کر رہا ہے اور تم ادھر تنہا ہو تمہارا دل اب راجا سے محبت نہیں کرتا مفید لب بھینچوں سے دیکھے گیا جانتے ہوئے تمہارا دل کس سے محبت کرتا ہے انگلی اٹھا کے اشارہ کیا اس جاندار سے جس کے ساتھ تمہیں جنگل میں چھوڑ دیا گیا ہے جب ایسے کوئی کسی کو کسی جنگل میں چھوڑ دے تو پیچھے ساری دنیا اجنبی ہو جاتی ہے صرف وہ اندھیروں کا دوست رہ جاتا ہے تمہارا دوست تمہارا ساتھی تمہیں اسی سے محبت ہے اور جن سے محبت کی جاتی ہے ان کو اپنی خواہشات کی رسی سے قید نہیں کیا جاتا انہیں آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے اور دنیا کے جنگلوں میں اپنی مرضی سے بھٹکنے دیا جاتا ہے اگر وہ لوٹ کے آ جائیں تو ہم محبت میں سچے تھے اگر نہ آئے تو ہم صرف بدقسمت تھے اب وقت آ گیا ہے کہ تم اس معصوم جانور کو آزاد کر دو مگر مفید نفی میں سر ہلاتا اور ان سب کے چہرے دیکھ رہا تھا پھر اس نے جیسے تھک کے خون بہاتا ہات پہلو میں گرا دی. تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو مراد راجا وہاں ایش کر رہا ہے اور تم یہاں پاگل ہو رہے ہو کب تک اس جانور کو اپنے ساتھ قید میں رکھو گے کم از کم اس کو آزاد کر دو اس کو کہو واپس جنگل میں چلا جا اور تم ہمارے ساتھ ملا چلو پھر اپنی آنکھوں سے دیکھو کہ مراد راجا نے تمہیں کس کس طرح دھوکا دیا ہے اور اگر تم نے یہ نہ کیا تو ہم سب تیر مار مار کے اس ڈریگن کی آنکھیں اور شریان پھوڑ دیں گے مفید نے ایک نظر ڈریگن کو دیکھا جو پنجوں کے بل کھڑا ان لوگوں پہ مسلسل کرا رہا تھا پھر اس کی آنکھوں میں نمی ترنے لگی اس نے سیٹی سی بجائی انجان زبان میں چند آوازیں نکالی ڈریگن نے اس کی طرف گردن بولی مفید نے ہاتھ سے اشارہ کیا سپائیوں کے کی تیر کمان ابھی تک ہاتھوں میں تھے خود تالیہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا تیر تیار تھا ادھر ڈریگن حملہ کرتا ادھر وہ کے اندر تیر اتار دیتی مگر ڈریگن نے چند لمحے کے لیے ارشد کی بات سنی پھر واپس مڑا اور درختوں کی طرف جانے لگا ایڈم نے گہرا سانس لیا تالیا کی بھی تیر کمان پہ گرفت ہلکی ہوئی تم نے اچھا فیصلہ کیا مفید اب ہمیں رستہ دکھاؤ خزانہ کہاں ہے اور تم یقین رکھو واپس جا کے میں راجہ سے کہنا مجھے معاف کر دے میں خزانے کی حفاظت نہیں کر سکا مفید نے آن سے بھری آنکھوں سے کہتے اپنے ہاتھ میں لگا تیر ایک دم کھینچ نکالا اور پھر اگلے ہی لمحے اسے اپنے سینے میں پیوست کر دیا زور سے اس کی چیخ نکلی اور وہ زمین پہ گر کے تڑپنے لگا لمحے بھر کو وہ سب ششد رہ گئے پھر ایڈم بے اختیار اس کی طرف بھاگا اور صرف ایڈم نہیں تھا جو اس کی طرف بھاگا تھا جنگل کی طرف جاتا کموڈ اور ڈریگن بھی اپنے مالک کی چیخ سن کے تیزی سے واپس لپکا اگلے ہی لمحے سپاہیوں کے تیر فضا میں بلند ہوئے اور ڈریگن کے جسم میں پیوست ہو گئے. تالیہ کا تیر اس کی آنکھ میں لگا ڈریگن گھائل ہو کے مت مارو ایڈم منت بھرے انداز میں چلایا خدارا اسے مت مارو تالیا نے چگے کی ڈوری گردن تلے سے کھینچی چگا کندھوں سے ڈھلک کے زمین پہ جا گر پھر اس نے تیر کمان پرے پھینکا اور تلوار میان سے نکال لی جانور الٹا زمین پہ گرا تڑپ رہا تھا تیر زہر میں بجے تھے اور اثر دکھا رہے تھے تالیا تلوار لیے تیزی سے اس کے سر پہ آئی چیتالیا اس کو مت مارے یہ ایک معصوم جانور ہے ایڈم چلاتا ہوا اس کی طرف بڑھا مگر تالیا نے زور سے تلوار اس کی گردن پہ دے ماری ڈریگن کے سر کے حصے میں بڑا سا کٹ پڑ گیا اس کی تڑپ دم توڑ گئی آنکھوں سے زندگی کی روشنی نکل گئی ایڈم ساقت کھڑا رہ گیا تالیا اسی طرح آگے بڑھی اور زمین پہ گرے مفید کو گردن سے دبوچ کے اٹھایا پھر اس کے سینے سے زور سے تیر باہر کھینچ نکالا خون بھل بھل گرنے لگا جنگل میں رہتے ہو اتنے سے زخم سے مر نہیں جاؤ گے اس کا چہرہ اپنی سامنے کیے وہ غر آئی وہ مسلسل کرا رہا تھا نا تک بند کرو راجا کی چوری کے مال کی حفاظت نے تمہیں یہ دن دکھایا ہے اب سیدھی طرح مجھے خزانے کا رستہ دکھاؤ تاکہ تمہاری جان بخش دوں ورنہ خدا کی قسم تمہارے جسم میں اتنے گھاؤ لگاؤں گی کہ گھنٹوں تکلیف سے تڑپتے رہو گے اس کی گردن کو جھٹکا دیا تو تکلیف سے بےحال شکار باز ایک طرف اشارہ کرنے لگا ادھر غار میں ہے خزانہ سپاہی فورن مشلے اٹھائے اس طرف لپکے تالیہ اس کی گردن دبوچے آگے بڑھنے لگی پھر رک کے مڑی اور ایڈم کو سنجیدگی سے دیکھا سارے بھاؤتاؤ جنگ سے پہلے کی ہوتے ہیں. لیکن جب ایک دفعہ لڑائی شروع ہو جائے تو دشمن پہ ترس کھانا کمزوری ہوتی ہے اور یہ اصول سارے زمانوں کے لیے ہے. اور آگے بڑھ گئی ایڈم بس چل سا کھڑا دیکھ رہا تھا سپاہی ابغار کی طرف بڑھ رہے تھے اور سرکٹا کوموڈو ڈریگن خون کے تالاب میں بے حص و حرکت پڑا تھا سلطنت نہل کی مخروتی چھتوں پہ اس رات بارش برس رہی تھی اپنی خوابگاہ سے ملکہ بالکنی میں سلطان مرسل شاہ کھڑا تھا کمر پہ ہاتھ باندھے شاہی قبا میں ملبوس وہ نیچے دور تک اندھیرا سبزہ زار کو دیکھ رہا تھا پانی چھت کے کناروں سے پھسلتا بالکنی کے ستونوں پہ لڑک رہا تھا موسم خوشگوار تھا آقا، ملکہ کی آمد کی منادی کے چند سالے بعد یان سفوس کے عقب میں آ ہوئی تو مرسل چونکا پھر اس کی طرف گھوما ملکہ طبیعت کیسی ہے آپ کی مجھے خبر ملی تھی کہ آج قدرے بیمار تھی آپ میرے پاپا کی جان آپ نے بچا لی ان کی نظر بد کا علاج ہو گیا اس سے زیادہ اور کیا چاہیے مجھے آکا اس نے مسکرا کے تعظیم پیش کی پھر سیدھی ہوئی اور انہی مسکراتی آنکھوں سے سلطان کو دیکھا آپ کو مجھ سے بات کرنی تھی وہ دونوں بالکنی میں آمنے سامنے کھڑے تھے ارد گرد بارش برس رہی تھی مگر وہ محفوظ تھے جی ہاں حکم کیجیے آکا اس کی آنکھوں پہ مسکراتی نظریں جمائے ہوئی تھی آپ کو اب تک اطلاع تو مل گئی ہوگی کہ میں شادی کرنے جا رہا ہوں تیاری شروع ہو چکی ہے اور انتظامات کیے جا رہے ہیں یان سوفو کے چہرے پہ ایک دم دھیر داسی بکھر گئی اس نے سر جھکا دیا جی آقا سنا تو تھا میں نے مگر یقین نہیں آیا تھا آپ خفا ہوں گی یقینا شاہ احتیاط مگر پرسکون سا پوچھ رہا تھا یہ تو شہزادیوں کی قسمت ہوتی ہے آقا ملکہ نے تھکی تھکی سی پل کے اٹھائی میرے باپا کے حرم میں تین بیویاں اور کئی خواتین تھیں میں نے اپنی والدہ کی تکلیف دیکھی ہے یہ نہیں کہوں گی کہ مجھے فرق نہیں پڑتا فرق تو پڑتا ہے دل دکھتا ہے لیکن وہ زخمی سا مسکرائی اگر آقا کی خوشی اسی میں ہے تو میں اعتراض نہیں کروں گی میں اس تقریب میں شامل بھی ہوں گی اور کھلے دل سے آپ کی نئی منقوہ کو خوش آمدید کہوں گی مرسل شاہ کا چہرہ کھل اٹھا وہ پورے دل سے مسکرایا مجھے آپ سے یہی امید تھی ملکہ جو ہونا ہے وہ ہونا ہے لیکن میں آپ کو اتنا یقین دلا سکتا ہوں کہ آپ ملاکا سلطنت کی ملکہ ہیں اور رہیں گی سارے سلاطین دوسری شادی سے پہلے یہی کہتے ہیں آکا وہ بجے دل سے مسکرائی پھر سر جھٹکا خیر کیا کسی خاتون کا انتخاب کیا ہے آپ نے یا یہ کام بھی مجھے کرنا ہوگا شاہی دستور کے مطابق بعض دفعہ ملکہ خود سلطان کی نئی من یا خاتون چنتی تھی کیا آپ کو نہیں معلوم سلطان حیران ہوا میں نے شہزادی تاشا کا انتخاب کیا ہے مگر آپ کو کیسے معلوم ہوگا یہ نام میرے اور مراد راجا کے درمیان ہی تھا بتا. شہزادی تاشا ملکہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی بالکنی کے باہر زور کی بجلی کر کی پل بھر کو سارا محل روشن ہو گیا جگہ جگہ زمین پہ پانی کھڑا نظر آتا تھا اگلے ہی پل اندھیرا چھا گیا جی مراد راجہ کی دختر مگر ملکہ بے اختیار الجھن سے بولی شاہی دستور کے مطابق آپ کی نکاح میں آنے والی خاتون کا چند شرائط پہ اترنا ضروری ہے آقا. تو شہزادی تاشا کسی لحاظ سے کم نہیں ہے وہ ہمارے خاندان سے تعلق رکھتی ہے. ان کی رگوں میں ہمارا ہی خون ہے پھر وہ خوبصورت ہے اور شاہی آداب جانتی ہے مرسل شاہ نے سینہ کڑاتے ہوئے فخر سے کہا تھا ملکہ چند لمحے سادگی سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی تو پھر تلاک دلوائیں گے اسے یا اس کے شوہر کی گردن ماری جائے گی بادلوں کے گرجنے کی زوردار آواز سنائی دی ایسی دہشت ایسی گرج کہ محل کے ہر زی نفس کی روح تک کام گئی مرسل شاہ بھونچ کا کھڑا رہ گیا کیا کہہ رہی ہیں آپ ملکہ اس کی رنگت سرخ پڑنے لگی دماغ درست ہے آپ کا میرا دماغ تو درست ہے آقا لیکن آپ کی معلومات درست نہیں شہزادی تاشا نے خود مجھے راز میں لیتے ہوئے بتایا تھا کہ چین سے جو آدمی اس کے ساتھ آیا ہے وہ اس سے شادی کر چکے ہیں کیا آپ کو مراد راجہ نے نہیں بتایا حیرت ہے وہ اپنی شادی شدہ بیٹی کو کواری لڑکی کے طور پہ کیسے پیش کر سکتا ہے یہ تو سنگین جرم ہے گناہ کبیرہ ہے وہ خود حیران تھی آپ کو مرسل کی آواز بلند اور آنکھیں سرخ ہوئیں۔ غلط فہمی ہوئی ہوگی شہزادی تاشا غیر شادی شدہ ہے اس کا تنفس تیز ہو گیا آپ خود شہزادی سے اللہ تعالی کی پاک کتاب پہ ہاتھ رکھوا کے پوچھ لے اگر اس نے اس شادی سے انکار کیا تو میری گردن مار دیجیے گا مگر آقا وہ لڑکی شادی شدہ ہے اور اس کے شوہر کو مراد راجہ نے اپنے محل میں پناہ دے رکھی ہے آپ کو جس سے شادی کرنی ہے کیجیے لیکن بزرگوں کے رسم و رواج کو ٹھوکر مار کے نہیں یہ آپ کی خاندانی غیرت اور ہمیت کا سوال ہے اس کی آنکھوں سے نظریں ہٹائے بغیر کہہ رہی تھی ملسل کے چہرے پہ ایک رنگ آ رہا تھا ایک جا رہا تھا یہ جھوٹ ہے میں نہیں مانتا وہ ایک دم ملکہ کے ساتھ سے گزرتا آگے بڑھ گیا ملکہ یان سوفی نے آرام سے اسے جاتے ہوئے دیکھا اور زیرے لبڑ لب بڑائی پھر افسوس سے سر جھٹکا بالکنی کی مخروتی چھت کے کنارے ٹپ کے جا رہے تھے بارش میں تیزی آ گئی تھی جس غار کی حفاظت ڈریگن کر رہا تھا اس کا تنگ اور تھا لیکن زخمی مفید کر رہا رہتا غار کے اندر پتھروں کا ڈھیر لگا تھا سپاہیوں نے فوراً سے پتھر ہٹائے تو وہاں زمین میں ایک ڈھکن بنا تھا ایک سپاہی نے ڈھکن اٹھایا دوسرے نے اندر روشنی کی وہاں سیڑیاں نیچے جاتی تھی محض پندرہ بیس سیڑیاں جن کو اتر کے ایک بڑا سا کمرہ جاتا تھا اس نے مفید کی گردن چھوڑی دو سپاہی اس کی پٹی وغیرہ کرنے سے باہر لے گئے جبکہ دیگر سپاہی نیچے اترے اور کمرے کی دیواروں پہ لگی مشلیں روشن کی پل بھر میں وہ کمرہ خوب روشن ہو گیا تالیا مراد کے کندھوں پہ تیروں سے بھرا ترکش تھا اور ہاتھ میں پکڑی تلوار سے ڈریگن کا خون ٹپک رہا تھا وہ مٹی کی سیڑھیاں کدم کدم نیچے اترنے لگی لبوں پہ مسکراہٹ تھی اداسی ایک زینا دوسرا زینا جیسے جیسے وہ اترتی گئی کمرہ سامنے آنے لگا اس میں کتار در लकड़ी لکڑی کے रखे رکھے تھے سپاہیوں نے فوراً के کے खोल کھول अंदर اندر سونے کے موٹے موٹے سکے چمکتے دکھائی دے رہے تھے اس نے ایک عرصہ یہ منظر دیکھنے کی خواہش کی تھی کوئی भरा سے بھرا کمرہ جس کا دروازہ کھولے گی تو اندر سونے کے دھیر لگے ہوں گے آج وہ پندرہویں صدی کے قدیم ملاقہ کے اس جزیرے کے زینے اتر رہی تھی اور سامنے موجود کمرہ ڈھیروں خزانے سے بھرا پڑا دکھائی دے رہا تھا بھلا آخر اسے خزانہ مل گیا تھا ایڈم اس کے عقب میں زینے اتر رہا تھا وہ خاموش تھا مگر سنبھل چکا تھا تالیا پہلے سندوک تک آئی اور اندر ہاتھ ڈالا سکوں کی کھنک سونے کی چمک اس کے جذبات مچلنے لگے وہ دوسرے سندوک تک آئی ہاتھ اس کے سکوں کے اوپر سے گزارا سونے کا لمس وہ ٹھنڈک وہ چمک جو آنکھوں کو خیرا کر دیتی تھی تم لوگ اوپر جاؤ ایڈم نے سپاہیوں کو اشارہ کیا تو وہ سر تسلی خم کرتے اوپر چلے گئے دیواروں پہ لگی مچھلوں کے شولہ جل رہے تھے اور زرد روشنی میں وہ دونوں اس دولت سے بھرے کمرے میں تنہا کھڑے نظر آ رہے تھے یا لا اتنا سونا اتنی دولت وہ ایک سندوک پہ जिसमें جس میں طرح जेवरात کے ढेर लगा کا ڈھیر لگا تھا اس نے ہاتھ سے چند زیور اٹھائے اور ان کو واپس اندر گرا دیا جیسے کھیل رہی ہو یہ آپ کی نہیں ہے چیتالیا ایڈم کھنکارتا ہوا آگے آیا اور سندوک کا ڈھکن بند کیا وہ سنے بغیر اگلی سندوک تک آئی اور اس میں رکھی سونے کی اینٹ اٹھا لی خالص سونا اس کی چمک دیکھو اس کو محسوس تو کرو ایڈم اس کے چہرے پہ بچوں جیسی خوشی تھی یہ ملاقہ کے غریب لوگوں کی امانت ہے چیتالیہ ایڈم نے جلدی سے اینٹ اٹھا کے واپس اندر ڈالی اور دھرام سے اس سندوک کا بھی ڈھکن گرایا وہ بدوقت وقت ضبط کر رہا تھا مگر وہ مست مگن ایک کے بعد ایک صندوق کی طرف جا رہی تھی سونے میں ہاتھ ڈالتی اور کچھ نہ کچھ نکال لیتی ایڈم بار بار اس کے پیچھے لبکتا اور ہر چیز اس سے واپس لے کر اندر ڈالتا یہ امانت ہے چیتالیہ ہم اس کو نہیں چھو سکتے سوچو اگر یہ ہمارا ہو جائے تو چیتالیہ وہ ناراض ہوا تو اس نے گہری سانس لیا اور نروٹے پن سے دیکھا جانتی ہوں جانتی ہوں مگر تھوڑی دیر کے لیے خوش تو ہو لینے دو آپ نے خوشی خوشی میں خزانے میں نقب لگانا شروع کر دینا ہے بے فکر رہو اب میں اپنی اصلاح کر چکی ہوں اب میں چوری نہیں کرتی وہ مڑ کے جانے لگی جی اسی لیے آپ نے ہر سندوکھ سے چند اشرفیاں اور اس والے سے تھوڑا سا زیور کھسکا کے اپنی جیب میں ڈالا ہے وہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا اور کڑے تیوروں سے اسے دیکھتے ہتھیلی پھیلائی تالیا نے خشگی سے پلکے اٹھائی اور اسے دیکھا اتنے سارے خزانے میں سے دو تین چیزیں نکال لینے سے کس کا نقصان ہوگا ہمارے ایمان کا نقصان ہوگا اور وہ سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے اب واپس کرے سب تالیا نے ہوں کہ سر جھٹکا اور جیبیں لٹ دی زیور انگوٹھی سکے نکال کے اس کی ہتھیلی پہ رکھے اور وہ جو اپنے کان کے پیچھے بال اڑستے ہوئے سکا اپنے جوڑے میں چھپایا تھا وہ بھی دے تالیا نے سکا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے بالوں میں ہاتھ ڈالا اور سکا اس کی ہتھیلی پہ پٹکا ایڈم کے لبوں پہ فاتحانہ گئی میدان جنگ میں نہ دشمن پہ ترس کھاتے ہیں نہ دوست کی طرف سے آنکھیں بند کرتے ہیں سمجھ داری سے اسے بتایا تالیاں سے نظر انداز کر کے آگے بڑھ گئی کمرے کے کونے میں ایک دیوڑی سی بنی تھی جس میں مختلف خانے تھے ان میں عجیب غریب چیزیں رکھی تھیں کڑے انگوٹھیاں تالے ایک سونے کی گڑیا اور سب سے اوپر ایک بوتل تھی وہ اس بوتل کو پہچانتی تھی اس نے بوتل اٹھائی اور اسے اوپر کر کے غور سے دیکھا کانچ کی بنی بوتل خالی تھی صرف پیندے میں چند کترے جتنا باقی ماندہ مایا موجود ما تھا ایسی ہی بوتل میں ایک مشروب کے اندر چابی رکھی ہوتی تھی وہ بڑبڑ بڑ آئی مگر اب یہ خالی ہے خالی ہے نہیں اس کو خالی کیا گیا ہے اس نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے بوتل واپس رکھی بابا کے ملازم یقیناً چابی کو کہیں اور لے گئے ہیں شاید واپس بابا کے پاس اس کی طرف گھومی تو قدر فکر مند لگتی تھی اب ہم چابی کیسے ڈھونڈیں گے تالیہ نے ایک نظر اطراف میں دوڑائی ابھی چابی کی فکر نہیں کرنی وان فاتح کا کہنا تھا کہ ہمیں ان کے پلان کے مطابق چلنا ہے اس لیے بہتر ہے کہ ہم پلان کے مطابق چلیں ٹھیک ہے ایڈم نے گہری سانس لیا اور ایک عزم سے بولا میں ان صندوقوں کو باہر نکلواتا ہوں پھر میں واپس چلا جاؤں گا اور نہیں ایڈم وہ بولی تو آنکھیں ایڈم پہ جمی تھی یہ خزانہ تم نے ڈھونڈا ہے یہ جزیرہ تم نے ڈھونڈا ہے تمہارے الفاظ نے ڈریگن کے مالک کو مجبور کیا کہ وہ پسپائی اختیار کرے اس خزانے کا راز تمہارا ہے اس راز کو افشا کرنا بھی تمہارا حق ہے مگر ایڈم لمحے بھر کو گنگ ہو گیا پلان کے مطابق میں نے واپس جانا تھا اور آپ نے بعد میں یہ خزانہ لے کر واپس ملا آنا تھا آپ شہزادی ہیں اور میں تو بس ایک اتنا غلام ہوں اور ساتھ میں ایک بھگوڑے فوجی بھی ہو مگر خیر شہزادی نے بڑی نقوت سے گال پہ آئی لڑ پیچھے کی تم بھی کیا یاد کرو گے کیا اعزاز بخشنے جا رہی ہو تمہیں کیا واقعی اس نے حیران نظریں اٹھائی آپ مجھے اس خزانے کا مین بنا رہی ہیں میں جانتی ہوں پلان کے مطابق مجھے یہی رہ کے اگلے مرحلے میں انتظار کرنا تھا مگر میں نے واپس جانے کا فیصلہ کیا ہے مجھے ملکہ کی طرف سے خطرہ ہے وہ فاتح کو مشکل میں نہ ڈال دیں مگر وان فاتح کو تو کبھی کسی کی ضرورت نہیں رہی یہ ان کا خیال ہے اور ضروری نہیں کہ ان کا ہر خیال درست ہو پھر تالیا نے گردن گھمائی اور خزانے سے بھرے کمرے کو دیکھا تمہاری ماں نے کہا تھا کہ ایک دن آئے گا جب ایڈم بن محمد کو اللہ تعالی زمین میں متفن خزانوں کے راز سمجھا دے گا اور اس دن ایڈم دنیا کے بڑے بڑے حکمرانوں اور بادشاہوں سے بھی زیادہ طاقتور ہوگا اور میں نے کہا تھا آمین شاید یہ وہی دن ہے ایڈم تم اس خزانے کے مالک ہو اب یہ تمہارا امتحان ہے کہ تم حق کے لیے کھڑے ہوتے ہو یا نہیں رہی میں تو میرا خزانہ سن باؤ کے گھر چھپا ہے میرا مقصد صرف وہ چابی ہے اس لیے مجھے جانا ہوگا تالیہ مراد کی آواز میں تاقم کی ہلکی سی رمک موجود تھی ایڈم بن محمد نے سر کو تسلیم خم کیا شہزادی حکم سنا کے اب سیڑھیاں چڑھ رہی تھی اس کے کندھے کی پشتے بندے ترکش میں اب بھی کافی تیر باقی تھے چے تالیہ کے منصوبوں کی طرح وہ خزانے سے بھرے کمرے میں تنہا کھڑا سوچ رہا تھا اگر یہ وہ دن ہے جب مجھے زمین کے خزانوں کا راز معلوم ہو جانا تھا تو مجھے دنیا کے سارے بادشاہوں سے زیادہ طاقتور ہونا تھا پھر اتنا طاقتور کیوں نہیں محسوس کر رہا ہوں میں خود کو وہ سوچ رہا تھا حیران پریشان سپاہی اب نیچے اتر رہے تھے کچھ نے تالیا کے ساتھ واپس جانا تھا کچھ نے ایڈم کے ساتھ یہیں رہ کر اگلے مرحلے کا انتظار کرنا تھا مدھم مومبتیاں مراد راجا کی خوابگاہ کو نیم روشن کرے ہوئے تھی وہ کمرے کے کونے میں بیٹھا تھا چوکری مار رکھی تھی اور ارد گرد تیرہ مومبتیاں قطار میں جلا رکھی تھی سامنے ایک بھری ہوئی بوتل رکھی تھی جس کے پینڈے میں سنہری سکار اور زنجیر تیر رہی تھی وہ آنکھیں بند کیے دونوں ہاتھ بوتل سے چند انچ اوپر پھیلائے زیر کچھ پڑھ رہا تھا جب دروازے پہ دستک ہوئی مراد نے توجہ نہ دی وہ اسی طرح آنکھیں موندر منتر پڑھنے میں مصروف رہا دفتن دوبارہ دستک ہوئی اس نے آنکھیں کھولی وہ سرخ پڑ رہی تھی دستک تواتر سے ہونے لگی مراد نے برہمی سے دروازے کو دیکھا پھر بھونک مار کے ساری موم بتیاں بجھا دی کمرے میں اندھیرا چھا گیا وہ اندھیرے میں اٹھا کھڑکی تک گیا پیالے سے پانی لے کے چہرے پہ ڈالا پھر دیا سلائی سلگائی اور کندیل روشن کی اندھیرا چھٹا اور اب کی دفعہ کمرہ عام روشنی سے روشن ہوا وہ موم بتیوں کی نحوست بھری روشنی انکا ہو چکی تھی اس کے گیلے چہرے کے تاثرات نارمل ہو چکے تھے اور آنکھوں کی سرخی کم تھی سادہ سفید کرتے پرجامے میں ملبوس مراد نے سرخ پٹی ماتھے پہ باندھی اور دروازے کی طرف بڑھا جو مسلسل بج رہا تھا کون سا عذاب آ گیا تھا جو مجھے اس وقت تنگ کیا ہے پٹ کھولتے ہی وہ دھاڑا تھا کیا جانتے نہیں ہو یہ بندہ آ رہا کہ عبادت کا وقت ہوتا ہے راجا سپاہی نے دونوں ہاتھ باندھے ارض کی سلطان کا پیغام آیا ہے آپ کو فوری طور پہ بلا بھیجا ہے اس وقت مراد کے ماتھے پہ پل پڑے سلطان نے کہا ہے کہ سپاہی نے تھوک نگلا اگر مراد اپنے پیروں پہ چل کے نہ آئے تو بیڑیوں میں لے آؤ مراکہ سلطنت کے عظیم بندہ رارا مراد راجہ کے ماتھے کی ساری شکنیں غائب ہوئی ہوا کیا ہے اسے پریشانی ہوئی معلوم نہیں راجہ مگر آکا سخت برہم لگ رہے ہیں چلو وہ فوراً مڑا اپنی کبہ اٹھائی کندھوں پہ ڈالی اور پیروں میں جوتی گھسی تھی تلوار اٹھانے لگا پھر واپس رکھ دی اس کے کسی انداز سے جاری کی بدبو نہیں آنی چاہیے تھی باہر نکلنے سے قبل وہ بوتل کو خاص جگہ پہ چھپانا نہیں بھولا تھا تین چاند والے جزیرے کی وہ چھوٹی پہاڑی چاندنی میں دمک رہی تھی اس کی چوٹی پہ بڑا سا شیشہ تراش کے لگایا گیا تھا یا شاید وہ نمک تھا جو اتنا شفاف تھا کہ چاند کا اکسس میں جل ملاتا تھا دوسرا چاند سمندر پہ تہ رہا تھا اور تیسرا چاند آسمان پہ بادلوں کے اوپر ٹیک لگائے نیم دراز اس وقت پہ مدم سی روشنی دکھائی دیتی تھی صبح ہونے میں کم وقت رہ گیا تھا ایسے میں ساحل پہ کھڑی کشتی کو سپاہی سفر کے لیے تیار کر رہے تھے چند سپاہی پہاڑی کے دامن میں غار کی طرف آتے جاتے دکھائی دیے تالیا اور ایڈم کشتی کے ساتھ کھڑے تھے آمنے سامنے تالیا نے اپنا چوکھا پہن رکھا تھا تیز ہوا سے اس کے بال بار بار چہرے پہ آتے جن کو وہ کانوں کے پیچھے اڑاستے احتیاط سے جائیے گا سمندری سفر خطرے سے خالی نہیں ہوتا ہمیشہ مایوسی کی باتیں کیوں کرتے ہو ایڈم وہ بے فکری سے مسکرائی ہم پلان پہ چل رہے ہیں تو ڈر کیسا بس کل تک میں واپس ملاقہ پہنچ جاؤں گی تم تب آنا جب دوسرا مرحلہ پورا ہو جائے اس نے زومائینی انداز میں یاد دلایا ایڈم نے سر ایسا بات نہیں لایا پھر آنکھوں کی پتلیاں سکور کے غور سے دیکھا کیا واقعی آپ یہاں سے کچھ چور کے نہیں لے جا رہی آپ چوری سے جا سکتی ہیں، ہیرہ پھیری سے نہیں ارے وہ سب تو میں نے مزاق میں اٹھایا تھا وہ کھلکھلائی ابھی اتنے ٹرکس نہیں سکھائے تمہیں کہ میرے ہاتھ کی صفائی پرک کر سکو میری نظر بہت اچھی ہے جے تالیہ یاد کریں میں سے کی گیلری میں پہچان گیا تھا میں آپ کو اور وہ دونوں ہنس پڑے پھر تالیا نے گردن گھمائی وہ دونوں ساحل پہ کھڑے تھے اور سامنے چاندنی سے چمکتے پانیوں والا سمندر بہ رہا تھا وقت کے اس پار کیا ہوگا ایڈم نیلے پانیوں کو دیکھتے ہوئے اس کی آواز میں اداسی گل گئی میں تو صرف یہ سوچ رہا ہوں کہ پانی کے اس پار کیا ہوگا اگر وان فاتح کا راست کھل گیا اور راجہ نے ان کو گرفتار کر لیا یا ان کی جان لینے کی کوشش کی تو کیا ہوگا نہیں باپا ان کو یوں ایک دم نہیں ماریں گے یہی تو میں سوچ رہا ہوں اگر راجا نے ان کو نہیں مارا بلکہ چناؤ کا اختیار دیا تو وہ کس کو چنیں گے چونکی. کیا مطلب یاد رکھیے گا اگر ان کو چناؤ کا موقع ملا تو وہ آپ کو یا مجھے کبھی نہیں چنیں گے تالیا کی رنگت گلابی پڑنے لگی ماتھے پہ بل ڈر آئے تم میں اور مجھ میں فرق ہے ایڈم صرف اتنا کہ آپ سے انہوں نے نکاح کیا ہے مگر یاد رکھیے گا وہ ہمیشہ ہمارے ہیرو رہیں گے اور ہم ان کے فینس ادنا کارکن بس تمہیں کیوں لگتا ہے باپا ان کو چناؤ کا اختیار دیں گے اور کس قسم کے چناؤ کی بات کر رہے ہو تو وہ الجھی الجھی ہوئی تھی اسے یہ باتیں ناگوار گزر رہی تھی یہ مجھے نہیں معلوم مگر اتنے مہینے ایک محل میں رہا ہوں میں چیتالیہ اتنا تو بتا سکتا ہوں کہ یہ حکمران بڑے فیصلوں میں ہم ادنا کارکنوں کو شریک نہیں کرتے اس لیے اگر آپ کو چناؤ کا موقع ملے تو میرے جزیرے سے آنے خود اس دروازے کو پار کر لیجیے گا نہیں ایڈم وہ بولی تو آنکھوں میں قدرے غصہ تھا ہم ایک ساتھ آئے تھے اور ایک ساتھ جائیں گے اگر ہم میں سے کوئی مر گیا تو اس کی لاش ساتھ جائے گی تم فی اس خزانے کو سنبھالو میں ملاقہ میں تمہاری منتظر رہوں گی اس کا انداز قطعی اور حتمی تھا ایڈم نے پھر سے سر کو خم دیا الوداع شہزادی تالیا نے چگئی کی ٹوپی سر پہ برابر کی اور کشتی کی طرف بڑھ گئی اس پہ بیٹھتے ہی اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا ساحل کنارے چوگا پوش ایڈم بن محمد کھڑا جاتے دیکھ رہا تھا چند سپاہی اس کے آس پاس کام کرتے دکھائی دے رہے تھے ملہ سپاہی نے باد باندھ کھول دیا اور کشتی کو پانی پہ دھکیل لیا پھر چپو چلانے لگا وہ عرصے پہ ایک لکڑی کی چوکی پہ بیٹھ گئی اور رخ پانی کی طرف موڑ دیا کنکیوں سے وہ ساحل کنارے کھڑے کو سکتی تھی. جب کشتی سمندر پہ دور نکل آئی اور آسمان پہ فجر تلو ہونے لگی تو تالیا نے چوہے کے اندر ہاتھ ڈال کے نکالا تو اس میں ایک چمکتی ہوئی شے تھی یہ وہ چیز تھی جو اس نے غار میں رکھی عجیب و غریب چیزوں میں سے اٹھا لی تھی یہ سونے کی ہیئر پہنی تھی جس کو جوڑے میں لگایا جاتا تھا اس کے دھانے پہ ہرن کا چہرہ بنا تھا آنکھوں میں ہیرے لگے تھے اور پیچھے جا کے وہ لمبی نوکیلی ہو جاتی تھی تالیا نے اسے اٹھا کے روشنی میں دیکھا اور مسکرائی ایڈم بن محمد یہ ملاقہ کے لوگوں کی نہیں میرے باپا کی شہ تھی جانیے کس لیے استعمال ہوتی ہے مگر نئے دور میں جا کے یہ اچھی خاصی قیمت پہ بک جائے گی اس میں قیمتی ہیرے اور خالص سونا استعمال کیا گیا ہے اس کو میں اپنے ساتھ لے جاؤں گی وہ خوش اور مطمئن نظر آ رہی تھی اس کی کشتی سمندر پہ تیرتی جزیرے سے دور ہو رہی تھی مراد راجہ جب سلطنت محل پہنچا تو صبح ہونے میں کافی وقت تھا سپاہی اسے فوراً اندر لے گئے مراد نے چہرہ بے تاثر رکھا مگر حقیقتاً وہ پریشان تھا اسے ایک ملاقاتی کمرے میں بٹھا کے سپاہی چلے گئے کافی دیر وہ انتظار کرتا رہا بے چینی سے ٹہلتا رہا ایک دو بار دربانوں کو آواز دی تو انہوں نے بتایا کہ آگ کا غسل فرما رہے ہیں مراد ضبط کے گھونڈ پی کے رہ گیا اسے اتنا انتظار مرسل نے پہلی دفعہ کروایا تھا صبح کی پہلی کرن باہر آسمان پہ دکھائی دی تو مرسل شاہ کمرے میں داخل ہوا وہ کہیں سے بھی حالتیں نیند میں نہیں لگتا تھا نہ بال گیلے تھے شاید وہ اتنی دیر کچھ کرنے میں مصروف رہا تھا پیشانی سلوٹ زدہ تھی مراد نے غور سے اسے اندر آتے اور مسحری پہ براجمان ہوتے دیکھا ایک ہاتھ گھٹنے پہ جمائے وہ سیدھا قدرے خفکی سے مراد کو دیکھ کے بولا آ گئے تم ساتھ ہی اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا. مراد آہستہ سے سامنے بیٹھا کافی دیر ہو چکی آکا خیریت تھی کہیں بغاوت کا اندیشہ تو نہیں ہوا یا دشمن کا حملہ وہ بظاہر فکر مندی سے بولا مگر آواز میں معمولی سا گلا بھی تھا مراد راجا مرسل نے بھویں اکٹھی کیے سنجیدگی کی سے اسے دیکھا دشمن کے حملے سے زیادہ تکلیف دے بات میرے لیے یہ ہوگی کہ میرا بندہ ہارا مجھ سے جھوٹ بولے مراد کی گردن میں گلٹی سے उभर کے مودوم ہوئی تاثرات میں حیرانی گھل گئی میری جان لے لیجیے آکا مگر مجھے بتائیے تو صحیح کہ کی ہوا کیا ہے پھر اسے خیال گزرا کیا چین سے قرضہ لینے کے فیصلے پہ میری رائے تم نے اپنی بیٹی کو کواری کیوں کہا جب کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ وہ شادی شدہ ہے وہ اکھڑے اکھڑے مگر مسترب لہجے میں بولا تو مراد نے تعجب سے دونوں ابروچ گائے میری بیٹی شادی پھر وہ ہلکا سا ہنسا ایسا مزاق کس نے کیا آپ سے آقا وہ حیران تھا مگر جیسے محظوظ بھی ہوا تھا مرسل کے تاثرات قدرے بدلے چہرے کے تناؤ میں کمی آئی وہ ذرا آگے کو ہوا تو یہ بات غلط ہے کہ ملک چین میں تمہاری بیٹی کی پہلے شادی ہو چکی ہے اور اس بات کو چھپا کے مجھ سے جھوٹ بول رہے تھے وہ بے چین لگتا تھا کھڑکی کے پار جامنی آسمان سفید پڑ رہا تھا روشنی اندر آئی تو کمرہ منور ہونے لگا اور کندیلوں کی روشنی مانت پڑنے لگی میں سمجھ گیا آقا مراد نے گہری سانس لے کر سر ہلایا آپ کو ایسی بات کسی چین سے تعلق رکھنے والے نے کہی ہوگی ظاہر ہے اس شادی پہ سب سے زیادہ تکلیف چینیوں کو ہی ہوگی کیا آپ نے سمجھ لیا تھا کہ یہ شادی آپ آرام سے کر لیں گے اور گستاخی معاف ملکہ کوئی رد عمل نہیں دیں گی آپ تو برے سے برے حالات کے لیے بھی تیار تھے آقا پھر اب ان فضول باتوں پہ کیوں دھیان دے رہے ہیں کمرہ مزید منور ہوا تو مرسل کے چہرے پہ آئے شب کے بادل بھی چھٹنے لگے یعنی شہزادی تاشا کی کوئی شادی نہیں ہوئی اور وہ, وہ میرے نکاح میں آ سکتی ہے مرسل کے چہرے پہ خوشی اور اندیشے ایک ساتھ موجود تھے مراد رسان سے مسکرایا اور آگے کو جھکا۔ آقا یہ صرف ایک سازش ہے مجھے آپ سے دور کرنے اور اس شادی کو رکوانے کے لیے میری بیٹی غیر شادی شدہ ہے اور وہ آپ ہی کی ملکہ بنے گی آپ اس کو بلوا کے بھی پوچھ سکتے ہیں میں خود قرآن پہ ہاتھ رکھ کے حلف دینے کو تیار ہوں آپ ان وہموں سے نکل آئیں اوہ مرسل نے گہری سانس لی کھڑکی سے آتی روشنی نے کمرے کے سارے اندھیرے دور کر دیے تھے فضا جیسے صاف ہو گئی تھی تو یہ صرف ایک سازش تھی میں خوام خواہ اتنا پریشان رہا اس نے بے اختیار پیشانی مسیح جیسے بہت سے تناؤ کو خارج کیا یہ تو ابھی شروعات ہے آقا آگے بہت کچھ ہوگا آپ کو خود کو مضبوط بنانا ہوگا ہمیں مل کے ان سب سازشوں کا مقابلہ کرنا ہے پھر مراد نے کھڑکی سے باہر نگاہ دوڑائی مجھے فوج کی مشقوں کی نگرانی کے لیے جانا ہے اگر آپ کی اجازت ہو تو ہاں ہاں تم جاؤ مرسل نے ہاتھ جھلایا وہ مطمئن اور پرسکون نظر آنے لگا تھا مراد ادب سے سر کو خم دے کے اٹھا اور الٹے قدموں دروازے کی طرف بڑھا کمرہ اتنا روشن ہو چکا تھا کہ دروازے کے ساتھ جلتی کندیل کا شولا بے معنی سا لگتا تھا اس نے لوہے کا ڈھکن اٹھایا تاکہ کندیل کے اوپر رکھے شولے کو بجھا دے اصل میں ملکہ نے بھی عجیب غلط ثلط باتیں میرے ذہن میں ڈال دی مرسل شاہ پیچھے سے بڑ بڑا رہا تھا وہ بولی کہ تاشا کی شادی اس مرد سے ہو گئی تھی جو اس کے ساتھ چین سے یہاں آیا ہے اور تو اور مراد راجا نے اس کو اپنے محل میں پناہ دے رکھی ہے مراد نے زوردار آواز سے لوہے کا ڈھکن شولہ کے اوپر رکھا ہوا کا رستہ رک گیا شولا بج گیا مگر اس کا ہاتھ ڈھکن پہ ساکت ہو گیا مرسل کی طرف اس کی پشت تھی اس لیے مرسل اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا تھا جو ایک دم زلزلوں میں آ گیا تھا سیاح پڑتا ساکت چہرہ اس نے ڈھکن سے ہاتھ ہٹایا تو وہ بہت وزنی محسوس ہوتا تھا بد وقت مراد راجہ نے قدم آگے بڑھایا اور باہر نکل گیا راہداری میں تیز قدم اٹھاتا بندہ اس چہرے کے ساتھ نہیں جا رہا تھا جس کے ساتھ وہ آیا تھا تین چاند والے جزیرے پہ بھی صبح طلوع ہو چکی تھی سمندر کا پانی لہروں کی صورت بار بار ساحل سے ٹکراتا اور واپس پلٹ جاتا پہاڑی کے دامن میں درختوں تلی صندوق قطار تر قطار رکھے تھے اور ان کے اوپر لکڑیوں کے چھپر بنائے گئے تھے تاکہ وہ بارش سے محفوظ رہے سپاہی اب ایک طرف آگ جلا کے ناشتے کا انتظام کرنے میں مصروف تھے جنگل کے اندر کوئی نہیں گیا تھا کیونکہ یقیناً وہاں بہت سے خونی کوموڈو ڈریگن موجود تھے جو ہر سیاح کو کھا جاتے تھے اور لوگ اس جزیرے سے واپس نہیں لوٹتے تھے پھر ایک سپاہی نے جنگل میں جانے کی ہمت کی اور تھوڑی دیر بعد چند پرندے شکار کر کے لے آیا ویسے تو ان کے پاس کھانے کا وافر سامان موجود تھا مگر پرندے مل جانا بھی غنیمت تھا اب دو افراد ان پرندوں کو آگ پہ بھونتے دکھائی دے رہے تھے ایڈم ساحل کے پتھروں کے پاس بیٹھا تھا کاغذ گھٹنوں پہ رکھے وہ سیاہی میں قلم ڈبو ڈبو کے الفاظ صفحے پہ اتار رہا تھا مورخ صاحب پیچھے سے ہاں کیا ہوا میں سوچ رہا ہوں لکڑیاں کاٹ کے کشتی بنانے کا انتظام کروں شہزادی تاشا کے چلے جانے کی وجہ سے ہمارے پاس کوئی کشتی نہیں ہے بالفرش دوسرا مرحلہ ناکام ہو جاتا ہے تو ہم کیا کریں گے وہ فکر مند لگتا تھا ایڈم ہلکا سا مسکرا ہاں تم اپنا انتظام پورا رکھو مگر مجھے یقین ہے کہ ہم دوسرے مرحلے تک ضرور پہنچ جائیں گے جو لوگ سچ کا ساتھ دینا چاہتے ہیں ان کے لیے رستے بھی اللہ سپاہی نے گردن موڑ کے درختوں کی چھپر تلے رکھے صندوقوں کو دیکھا اور پھر اس مورخ کو جو واپس کاغذوں کی طرف متوجہ ہو گیا تھا سچ کیسا ہم تو شہزادی کی غلامی اور احسانات کی وجہ سے ان سے وفا کر رہے ہیں مگر خیر بڑے لوگوں کی بڑی باتیں پھر ایڈم کے قلم کاغذ کو دیکھا تو بولا آپ لکھنے کا سامان ساتھ لائے تھے اسے حیرت ہوئی سراقا کے کنگن والا واقعہ سنا ہے تم نے سادو وہ مسکرا کے لکھتے ہوئے بولا تو سپاہی سوچ میں پڑ گیا وہ صحابی جن کو عمر بن خطاب نے فتح ایران کے کے بعد کسرا کے کنگن بھیجوائے تھے کیونکہ رسول اللہ نے ان کے ہاتھ میں کسرا کے کنگن دیکھے تھے ہاں جانتے ہو جب وہ صحابی نہیں تھے تو کیا تھے ایڈم دکھتے ہوئے کہہ رہا تھا لہروں کا شور اور نم ہوا کچھ بھی اسے کام سے غافر نہیں کر پا رہا تھا ہجرت مدینہ کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کا پیچھا کرتے ان سے جا ملے تھے وہ ان کو گرفتار کروانا چاہتے تھے مگر رسول اللہ کی دعا سے ان کا گھوڑا ہلنے سے انکاری ہو گیا اس وقت انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امن کا پروانہ لکھ دینے کی درخواست کی تھی اور رسول اللہ کے حکم پہ ان کو وہ پروانہ لکھ کے دے دیا گیا تھا جانتے ہو مجھے اس واقعے میں سب سے زیادہ کیا چیز حیران کرتی ہے شاہی مرخ قلم ہاتھ میں لیے کہہ رہا تھا یہی کہ ہجرت کے وقت کی بے سر و سامانی کے عالم میں بھی لکھنے کا سامان ساتھ رکھا گیا تھا جب مدینے کی طرف جانے والوں کو اپنی جان بچانی تھی اور تعقب کرنے والوں کو سو اونٹوں کے لالچ نے بے کر رکھا تھا تب بھی کسی کے پاس لکھنے کا سامان موجود تھا یہ لکھنا بھی عجیب چیز ہے یہ کام انسان کو شروع سے نہیں آتا بہت سے کام انسان نے خود سیکھے غاروں سے عمارتوں تک وہ خود پہنچا مگر لکھنا بالواسطہ اسے اللہ تعالیٰ نے سکھایا کہتے ہیں کہ ادریس علیہ السلام کو وہی کے ذریعے لکھنا سکھایا گیا تھا اس سے پہلے انسان لکھا نہیں کرتے تھے سادھو وانگ نے گہری سانس لے کر اس مورخ کو دکھا جو اپنے کاغذات کو دیکھتے ہوئے محبت سے کہہ رہا تھا تم نے پوچھا کہ میں نے لکھنے کا سامان کیوں ساتھ رکھا ہے تو یہ ہے میرا جواب چھوٹی چھوٹی باتیں ہم مسلمانوں نے رسول اللہ سے سیکھی ہیں لوگ چاہتے ہیں وہ بڑے بڑے کام کریں میں شاید بڑے بڑے کام نہیں کر سکتا مجھ میں نہ اتنا ہنر ہے نہ اتنی ذہانت نہ میرے پاس اتنے ذرائع ہیں میں اکثر مایوس ہوتا تھا کہ میں اس اعلیٰ مقام تک کبھی نہیں پہنچ سکتا جس کی مثالیں دی جاتی ہیں وان فاتح مجھے بڑی بڑی مثالیں دیا کرتے تھے مگر مجھے ملاقا نے یہ سکھایا ہے کہ انسان کو بڑے کام کرنے کے لیے پہلے چھوٹے چھوٹے کام کرنے پڑتے ہیں اور میں نے اس چھوٹے سے کام سے شروع کیا ہے اس نے اپنا قلم اٹھا کے دکھایا سادھو وانگ خاموشی سے اسے دیکھے گیا اس کی باتیں سننا اس کی مجبوری تھی قلم سے قلم نے اس واقعے میں کسی کی زندگی بچائی تھی برسوں بعد بھی سراکا بن مالک نے اس پروانے کو دکھا کے امن حاصل کیا تھا تحریر میں جان بچانے کی طاقت ہوتی ہے سادھو وانگ جن لوگوں کو لکھنا آتا ہے ان کا نہ لکھنا گناہ ہوتا ہے اور مجھے لکھنا آتا ہے جو سکون مجھے لکھنے سے, ملتا ہے, کسی چیز سے نہیں ملتا اب لکھنا میری مجبوری ہے میں اگر نہیں لکھوں گا تو ایک عطائے خداوندی کو ضائع کروں گا تو میں یہ قلم کاغذ اس لیے ساتھ لایا تھا کیونکہ میں نے یہ بات اپنے نبی سے سیکھی وہ دنیا کے سب سے عظیم انسان ہے میں یہ نہیں سوچتا کہ ہر وقت لکھنے کا سامان ساتھ رکھنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے مگر میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ اگر مجھے آپ صلی اللہ جیسا سچا اور جرنیل سادو نے گہری سانس لی اور دونوں ابروٹ درست فرمایا اب میں ذرا کشتی کا سامان بنانا شروع کر دوں اور ذرا سی جھرجری لے کر مڑ گیا ایڈم نے مسکرا کے سر جھٹکا اور واپس کاغذ کی طرف متوجہ ہو گیا ابھی اسے کافی سارا لکھنا تھا اگر شہزادی تاشا کی امیدیں سچی تھیں اور انہوں نے واقعی وقت کے اس پار چلے جانا تھا تو اسے یہ کتاب جلد از جلد مکمل کرنی تھی ملاکر سلطنت کا بندہ ہارا مراد راجہ اپنے محل میں داخل ہوا تو اس کی آنکھیں سرخ پڑ رہی تھیں۔ اس کی نظر سے دیکھو تو سارے منظر نامے پہ سرخ دھن چھائی تھی ڈھنگلی سی دیوار تھی جس میں وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا جا رہا تھا تیز تیز راہداری بڑھتی جا رہی تھی وہ چلتا جا رہا تھا سرخ دھن گھنی ہوتی جا رہی تھی درمیان میں کتنے لوگ آئے پہرے دار دربان سپاہی غلام اس نے ہر ایک کو ہاتھ جلا کے ہٹنے کا کہا لوگ ہٹتے گئے رستہ دیتے گئے سرخ دھن دھوئیں میں بدلنے لگ ایسا دھواں جس میں سانس لینا تک دشوار ہو رہا اس کا سینا بار بار گھٹ رہا تھا मुठियां بھینجی ہوئی اور ناخن ہتھیلی میں تیبس محسوس ہوتے تھے آنکھیں دہتے انگاروں جیسی ہو رہی تھی کسی بھوکے بھیڑیے کی مانند و جہرانہ انداز میں قدم اٹھا رہا تھا شہزادی نے اس شخص سے شادی کر رکھی ہے جو چین سے اس کے ساتھ آیا ہے اور مراد راجا نے اس کو اپنے محل میں پناہ دے رکھی ہے الفاظ اس کے کانوں میں پگھلا سیسا انڈھیل رہے تھے گول زینا سامنے آیا تو وہ بھی سرخ دھوئے کی لپیٹ میں ایسا دھواں جس میں انسانی گوشت کے جلنے کی بو شامل ہوتی ہے مراد راجا زینے اترنے لگا ایک ایک زینا چھوڑ کے پلا ہوتا وہ گول سیڑیاں چکر کی صورت عبور کرتا نیچے آیا. وہاں قید خانے بنے تھے قطار در قطار قیدی اسے دیکھ کے اٹھ کھڑے ہوئے مگر وہ سرخ آنکھوں کے ساتھ آگے بڑھتا گیا سرخ دھواں گھنا ہوتا گیا بوجھ شدید محسوس ہو رہی تھی راہداری کی سیر پہ وہ کال کوچڑی थी اس نے آتے ساتھ ہی زور سے دروازے پہ ہاتھ مارا ساتھ کھڑے پہرے دار نے جلدی سے تالا کھولا تو مراد پر اندر داخل ہوا سرخ دھن میں میں اتنا نظر آیا کہ قیدی کونے میں زمین پہ بیٹھا ہے پیر سے زنجیر بندی ہے اور زنجیر کے سرے پہ وزنی لوہے کی گیند ہے اسے دیکھ کے قیدی نے سر اٹھایا اور اس کی چھوٹی آنکھوں میں چمک آئی سنہری رنگت اور چھوٹے بالوں والا خوش شکل قیدی مسکر آیا. وہ سفید کرتے کو, کو گرے باندھ سے پکڑے کھڑا کیا اور دیوار سے لگا کے کرایا تمہارا میری بیٹی سے کیا تعلق ہے فاتح نے اپنے ہاتھ نہیں اٹھائے سر کی پشت دیوار سے لگائے رکھی ابروچ کا مسکرایا تم یہ سوال مجھے मुझे پیش کر کے بھی پوچھ سکتے ہو بتاؤ مجھے کون ہو تم ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گا مراد کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا چند لمحے کے لیے کیر خانے میں خاموشی چھا گئی صرف مراد کے تیز بے تنفس کی آوازیں سنائی دیتی تھی ہماری دنیا میں ہمیں گیم تھیوری پڑھائی جاتی گیم تھیوری حکمت چال ایک ایسی حکمت ہے جو کھیل سیاست جنگ حتیٰ तमाम تمام بڑے فیصلے لیتے وقت استعمال کی جاتی ہے کیا تم نے کبھی حکمت چال کے بارے میں سنا ہے راجا پتاحمل سے بولا تو مراد راجا نے جھٹکے سے اس کا گروان چھوڑا اور دو قدم پیچھے ہٹا اسے جیسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اس آدمی کے ساتھ کیا کرے بس دانت کچ کچاتا وہ اسے دیکھ رہا تھا جو اپنی ہی رو میں کہہ رہا کھلاڑی دو طرح کے ہوتے ہیں متناہی اور لامتناہی متناہی کھلاڑی محدود ہوتے ہیں تمہارے جیسے وہ جب کھیلتے ہیں تو اصولوں کے اندر رہتے ہوئے ایک مقرر کردہ ہدف کو حاصل کرنے کے لیے کھیلتے ہیں وہ صرف جیتنے کے لیے کھیلتے ہیں محدود کھلاڑی ہارتے بھی ہیں اور جیتے بھی ہیں کیونکہ ان کا مقصد صرف طاقت کا حصول ہوتا ہے میں آخری بار انسانوں کی زبان میں پوچھ رہا ہوں کہ تم کون ہو وہ غرایا تھا اس کا چہرہ و وغذب سے سیاہ پڑ رہا تھا مگر لامتناہی کھلاڑی میرے جیسے ہوتے ہیں لامحدود وہ بغیر اصولوں کے بغیر کسی ہدف کے کھیلتے ہیں ان کا مقصد جیتنا یا کوئی مقصد حاصل کرنا یا طاقت پا لینا نہیں ہوتا وہ اپنے ارادے کی مضبوطی سے کھیلتے ہیں وہ اپنی مرضی سے اصول بدل لیتے ہیں حدود کو آگے پیچھے کر لیتے ہیں کیونکہ وہ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہو وہ صرف کھیل کو بڑھاتے رہنے کی غرض سے کھیلتے ہیں وہ جیتنے کے لیے نہیں کھیلتے اس لیے لام ہی کھلاڑی کبھی نہیں ہارتے ان کو کوئی ہرا ہی نہیں سکتا تمہارا میری بیٹی سے کیا تعلق ہے راجہ نے چبا چبا کے الفاظ ادا کیے تو حسینی نظریں اس پہ جمی تھی کال کوٹری کے اندر وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے اور باہر آدانی میں سپاہی ہاتھ باندھے سر جھکائے کرتے ہماری دنیا کی حکمت چال کے مطابق تم ایک نہ ہی کھلاڑی کو نہیں ہرا سکتے بکا کی جنگ لڑنے والے زمان و مکان کی قید سے نکل کے کھیلتے ہیں پھر اس نے افسوس سے سر ہلایا میں تم سے تب تک کھیلنا ہے جب تک کھیل جاری رہ سکے اور تم تھک کے ہمیں یہاں سے جانے دوں میں جب چاہتا ہوں اپنی مرضی سے اصول بدل لیتا ہوں کیونکہ تالیہ اور میرے کوئی اصول کوئی حدود نہیں ہے ہمیں طاقت اور اہداف نہیں چاہیے ہمیں صرف اپنی دنیا میں واپس جانا ہے اور جب تم مجھے اپنے سامنے کرسی پہ بٹھانے کے لیے تیار ہو جاؤ گے تو میں تمہیں بتا دوں گا کہ میرا اور تالیہ کا کیا تعلق ہے مراد نچلا لب دانتوں سے دبائے نفی میں سر الٹے قدموں پیچھے ہٹا گیا خدا کی قسم اگر ملکہ کی بات درست ہے تو میں تمہارا کھیل تم پہ الٹ دوں گا وہ الٹے قدموں پیچھے جا رہا تھا سرخ دھواں آہستہ آہستہ چھٹ رہا تھا نیم اندھیر کمرہ صاف دکھائی دینے لگا میں تم سے نہیں ڈرتا راجہ تم مجھے کبھی نہیں مارو گے میں جانتا ہوں اور اب تو بالکل بھی نہیں وہ دیوار سے لگا کھڑا تھا اور ہاتھ سینے پہ لپیٹ لیے تھے آنکھوں میں راجہ کے لیے صرف درہم تھا میں تمہیں ابھی ابھی اسی وقت مار سکتا ہوں وہ بلند آواز میں گز جا غم و غصے سے اس کا چہرہ سرخ پڑ رہا تھا سینے پہ بازو لپیٹے کھڑے فاتح نے ابروچ کر اگر تم نے مجھے مار دیا تو تمہاری بیٹی اور تمہارے رشتے کا کیا بنے گا وہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گی یہی سوچ رہے ہو نا تم اس وقت میں تمہارا ذہن پڑ سکتا ہوں بندہ را سچ سمس گرایا اس لیے بہتر ہے کہ مجھے مارنے کے بجائے تم اپنی فکر کرو کیونکہ تمہیں بہت جلد اس سے بڑے جھٹکے ملنے والے ہیں میں کھیل میں تمہیں دیکھ لوں گا اس پہ غراتا ہوا آگے بڑھا اور ساتھ ہی بلند آواز میں حکم صادر کیا اس کا کھانا پانی بند کر دو اور اور بے بسی سے جیسے وہ بس یہی حکم جاری کر پایا تھا اس کو اتنا مارو کہ خود کو بھی نہ پہچان سکے سپاہی فوراً صفاتے کی کوٹھی کی طرف رپ کے دوسری کوٹھریوں کے قیدی بھی کھڑے ہونے لگے وہ राजा माथे ماتھے پہ بل ڈالے پازو پیچھے باندھے لمبے ڈگ بتا سینے کی طرف بڑھ گیا سرخ دھن کی جگہ سیاد دھوئے نے لے لی تھی اس کے اندر کا سارا گوشت جیسے جل گیا تھا اور اب صرف راک رہ گئی تھی بندہارا کے محل کے داخلی دروازے کے سامنے جو روش بنی تھی اب اس پہ پھولوں کی پتیاں گری پڑی تھی آج صبح شہزادی تاشا واپس آئی تھی تو بھگی سے اترتے ہی اس کا استقبال کنیزوں اور خادموں نے بہت محبت سے کیا تھا اس کا کمرہ ویسے ہی تھا جیسے وہ چھوڑ کے گئی تھی البتہ مختلف جگہوں پہ کھونٹیاں لگا کے زردار کام دار ملبوسات لٹکائے گئے تھے یہ اس کی شادی کے لیے بنوائے گئے تھے وہ چوغہ اتار کے مسہری پہ, پہ پھینکتی کینا تو اس نظروں سے ان کپڑوں کو دیکھ رہی اس کے جوڑے میں بندھے بال خشک ہو رہے تھے وہ دو دن پرانا سیاہ کستا پاجامہ پہنے قدرے پہ رونق سی لگ رہی تھی چہرے پہ سفر کی تکان تھی اور آنکھوں میں بے زاری ایک زمانے میں اس کی کتنی خواہش تھی کہ وہ کوئی شہزادی ہوتی جس کی شادی کسی بادشاہ سے ہوتی اور سونے چاندی کے ڈھیر کے ساتھ زردار عروسی ملبوسات میں اس کو رخفت کیا جاتا آج اس نے جانا تھا کہ کچھ خواب پورے ہونے کے لیے نہیں صرف دل کو خوش کرنے کے لیے ہوتے ہیں فینٹیسی ذہن میں بنی کہانیاں ان کو پورا نہیں ہونا چاہیے ورنہ وہ ٹریجڈی بن جاتی ہیں شریفہ ایک دم آندھی طوفان کی طرح اندر بھاگتی ہوئی داخل ہوئی تو تالیہ نے بیزاری سے اسے دیکھا ابھی تو ہم سفر سے آئے ہیں دو گھڑی سانس تو لے لو شریفہ شہزادی شہزادی پھولے تنفس سے اس نے جو بات بتائی وہ تالیہ مراد کو پتھر کا بت بنا گئی قید خانے میں وہ سلیب کی صورت میں بندھا تھا اور سپاہی اس کی کمر پہ زور زور سے کوڑے مارا رہا تھا فاتح نے آنکھیں بند کر رکھی تھی اس کے کندھوں اور کمر سے خون بہہ رہا تھا ہر ضرب کے ساتھ دماغ کی چولیں ہل جاتی اور خون کے ہر قطرے کے ساتھ وہ مناظر یاد آنے لگتے آریانہ سفید لباس میں پہاڑی پہ گری پڑی تھی اس کا لباس خون آلود تھا اس کی آنکھیں بند تھی اس کا سر گود میں رکھے رو رہا تھا وہ اپنے ہاتھوں سے مٹی کھود رہا تھا سپاہی اس کی کمر پہ زور زور سے کوڑے برسا رہا تھا اور وہ, وہ آریانہ کی پتھروں سے ڈھکی قبر کے سامنے گم سم بیٹھا تھا اس پہ آنسوں کے نشانات تھے اس کی کمر پہ خون کے دھارے تھیں جب تالیا اس گول زینے کو اتر رہی تھی تو اس کے سامنے کوئی سرخ دن نہ دی. صرف خوف تھا اور امید تھی دل زور زور سے دھڑک رہا تھا چہرہ غم و غصے سے دہک وہ بھاگتی ہوئی نیچے آئی تھی سیاہ کرتے پاجامے میں ملبوس وہ ننگے پیر دیوانہ وار اس آخری کوٹری کی طرف لپکی گئی پہ پہنچی کہ وہ دھک سے رہ گئی کوٹڑی کا دروازہ کھلا تھا چند سپاہی اندر کھڑے تھے ایک دیوار سے لگا کھڑا فاتح سلیب کی صورت بندھا تھا اس کی گردن بائیں کندھے پہ ڈھلکی ہوئی تھی اور لباس پھٹا ہوا خون آلود تھا پیشانی اور سر کے مختلف حصوں سے خون بہہ بہہ کے جسم پہ گر کندھے کمر بازو ہر جگہ زخموں کے نشان نظر آتے تھے اس کی آنکھیں بند تھیں جیسے بے ہوش ہو یا کرپ سے میچ رکھی ہو ہٹو چھوڑو اس کو میں کہہ رہی ہوں چھوڑو اس کو شہزادی تاشا کراتی ہوئی آگے اور جو سپاہی فاتح کے سر پہ کھڑا تھا ہنٹر فضا میں بلند کیوں سے مارنے ہی لگا تھا اسے پرے دھکیلا سپاہی چونکا پھر گرتے گرتے سنبھلا اور اس کی طرف دیکھا سامنے وہ بھوکی شیرنی کی طرح کھڑیوں سے گھو رہی تھی تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم اس کو ہاتھ بھی لگاؤ وہ جب اس کو سرخ آنکھوں سے دیکھتی غرائی تو اس کی آواز میں نسوانی پن نہ تھا وہ کسی وحش درندے کی گراہٹ لگتی تھی وان فاتح نے اس عجیب آواز پہ آنکھیں ذرا سی کھولی جھری سے نظر آیا وہ دونوں پہلو پہ ہاتھ رکھے کھڑی سپاہی پہ چلا رہی تھی شہزادی یہ راجہ کا حکم ہے اس لیے خدا راپ یہاں سے جائیں اور ہمیں ہمارا کام کرنے دیں ہنٹر والا ہاتھ اس نے پیچھے کر کے بسد احترام بتایا تو شولہ بار نظریں اس پہ جمائے چند قدم آگے آئی سپاہی نے گردن چکا دی میں ملاقہ سلطنت کے بندہارا مراد راجا کی بیٹی تاشا ہوں میں سلطان مرسل شاہ کی ہونے والی بیوی ہوں میں ملاقہ سلطنت کی ہونے والی ملکہ ہوں جب سلطان مرے گا تو میں اس ملک کی حکمران ہوں گی اور میرے بیٹے تخت سنبھالیں گے مراد راجہ ماضی ہو گیا ہے ملکہ بنتے ہی سب سے پہلے میں اس کی گردن قلم کراؤں گی اب تم بتاؤ جرنیل تمہیں کس کا حکم ماننا ہے ہونے والی ملکہ کا یا ہونے والے مقتول کا وہ آنکھوں میں خون لیے اسی غراہٹ کے ساتھ کہہ رہی تھی فاتح کی طرف اس کا نیم رخ اس نے بدوقت وقت دھندلی بسارت سے منظر دیکھنا تھا سپاہی نے مزید سر جھکا دیا اور ہنٹر زمین پہ پھینک دیا دوسرے سپاہی بھی پیچھے ہٹ گئے میں تمہارے راجا سے مل کے آتی ہوں تب تک اس قیدی کو کھانا کھلاؤ پانی پلاؤ اور نیا لباس دو پھر اس کی مرہم پٹی کرو اب گراہٹ نہیں تھی مگر آواز ہنوز بھاری تھی اس میں شہزادیوں والا نازو انداز نہیں ملکہ والا قہر تھا پھر وہ فاتح کی طرف گھومیں جو بے حال سا بندھا کھڑا تھا جب میں واپس آؤں تو مجھے یہ تندرست نظر آنا چاہیے اپنی ملکہ کی بات ماننا سیکھو جرنیل وان فاتح نے اسے دیکھتے ہوئے زخمی چہرے کے ساتھ ابروچ کر سیریسلی لب بے آواز ہلایا تالیا نے جواب نہیں دیا پس اسے بھی ایک کشمگی نظر سے نوازا اور تیز تیز باہر نکل گیا مراد راجا باغیچے میں تنہا ٹہل رہا تھا سر پہ قیمتی جواہر سے مزین ٹوپی تھے اور کندھوں پہ بازو کمر پہ باندھے وہ کچھ سوچ رہا تھا राजा مراد राजा آواز پہ وہ تیزی سے گھما سامنے سے دوڑتی ہوئی تالیا آ رہی تھی وہ ملکے جی لباس میں تھی اور چہرے پہ سخت پیش چھایا تھا مراد اس کو دیکھ کے یک لخت سن ہو گیا پھر جیسے ہی وہ قریب آئی اس نے اسے کندھوں سے تھاما تالیا تم آ گئی اس نے سختی سے مراد کے ہاتھ جھڑکی آپ کو لگتا تھا میں نہیں آؤں گی وان ने نے کہا تھا کہ تمہاراجام یہ ہوگا کہ اس کی آواز ٹوٹی تم سمندری سفر سے نہیں तो क्या تو کیا آپ وان فاتح سے पूछ کا انجام پوچھ رہے تھے میرے جاتے ہی آپ نے اسے کھوج نکالا اور پھر قید کر کے یوں تشدد کیا جیسے میں نے کبھی واپس ہی نہیں آنا یہی چاہتے تھے آپ مگر آپ کے چہرے پہ افسوس ابھرا میں کبھی بھی ایسا نہیں چاہتا میں نے تمہارے پیچھے سپاہی بھیجے تاکہ وہ تمہیں واپس لائے وہ کل رات کو لوٹ آئے ان کے مطابق تم جنوبی محل نہیں گئی تھی میں نہیں پوچھوں گا کہ تم کہاں گئی کیونکہ تم اب واپس آ گئی وہ یہی بہت ہے پھر اس کی آنکھوں میں تکلیف ہو گئی تم میری بیٹی ہو تالیا تم نے اتنے سال میرے ساتھ سارے کام مل کے کیے تم جنگل میں میرے ساتھ جاتی تھی جب میں عبادت میں مشغول ہوتا تھا تو تم میرے वो से کہہ رہا تھا ہاں تم ایک دم سے بڑی ہو گئی ہو اور میں تمہارے اس نئے روپ سے نہیں کر سکا کیونکہ بیٹی وہی چھوٹی سی تھی لیکن تمہیں جتنا بھی بدل دے وہ تالیا کی جگہ نہیں بدل سکتا مگر سامنے کھڑی تالیا کی پیشانی شکل آلود ہوتی گئی اب ان باتوں کا وقت گزر گیا ہے راجا یہ باتیں اب مجھ پہ اثر نہیں کرتی مجھے صرف اتنا بتائیے کہ وان پاتے پہ اتنا ظلم کیوں کیا آپ کیونکہ اسے کرسی پہ بٹھانے کا وقت نہیں آیا مراد کے تاثرات تن گئے چہرے پہ برہمی ہوتا ہے تم اس کی فکر کرنا چھوڑ دو وہ کرسی کا حقدار ہے راجا وہ کرسی پہ ہی بیٹھے گا وہ محلوں میں رہنے والا ہے اور محل ہی اس کا مقدر ہے اس کے سر کے اوپر سے حکمرانی کا ہوما گزرا ہے آپ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تمہارا کیا تعلق ہے اس سے وہ زیر لب آہستہ سے بولا تیز چکاری نظریں تالیا کے چہرے پہ आप تھی جب اس کو کسی پیش کریں گے تو وہ بتا دے گا کہوں گی اور تن سے, سے مسکرایا سپاہی میرے ہیں اور میرا حکم مانتے ہیں کل میں نے ان سپاہیوں کو حکم دیا تھا کہ اسے تب تک مارو جب تک تاشا نہ آ جائے اور اگر وہ کہے کہ مت مارو تو ہاتھ روک دینا لیکن اگر وہ کہے کہ اسے چھوڑ دو تو اپنی تلوار شہزادی تاشا کے اوپر تان لینا وہ خود ہی پیچھے ہٹ جائے گی کاردار لہجے میں بولتا وہ بالکل اجنبی ہو گیا تھا تالیا کے اکڑے کندھے ڈھیلے پڑنے لگے باپا اس کے لب پڑ پڑ باپا کہنے کا وقت بھی گزر چکا ہے مجھ پہ اب یہ الفاظ اثر نہیں کرتے چند سانیہ پہلے تک میں شک میں تھا کہ ملکہ کی بات غلط ہوگی لیکن تمہارا انداز سب آیا کر چکا ہے وہ افسوس سے کہہ رہا تھا تم مجھے اپنا دشمن سمجھتی ہو باپ نہیں تم نے مجھ سے جھوٹ بولا کہ تم اکیلے ہائی ہو تم نے اپنی شادی کو چھپایا تم نے سلطان کے سامنے مجھے مجرم بنا دیا وان فاتح درست کہتا تھا تم اپنی دنیا میں ایماندار نہیں تھی مجھے تم سے ایمانداری کی توقع نہیں کرنی چاہیے تھی وہ بس چپ کھڑی اسے دیکھتی رہی میں تمہیں ملاقہ سلطنت دینے جا رہا تھا اور تم نے اپنی اس دنیا کو ترجیح دی جہاں تم اپنی محنت سے دو تک نہیں کما سکتی تھی کیا ہو تم اس دنیا میں یہ جو یہاں تمہاری آواز میں غراہٹ درائی ہے نا یہ اس دنیا میں نہیں ہوگی کیونکہ یہاں تمہارے پاس طاقت ہے اور طاقت جیسا اور کچھ بھی نہیں ہوتا تم اپنی دنیا میں واپس چلی گئی تو دیوانی ہو جاؤ گی پاگل ہو جاؤ گی کیونکہ وہاں تم شہزادی نہیں ہوگی اس لیے قدر کرو اس سلطنت کی جو تمہاری ہونے والی ہے ابھی بھی وقت ہے تالیہ ملکہ کے الزامات کو رد کر دو اور کہہ دو کہ تم نے اس غلام سے نکاح نہیں کر رکھا خدا کی قسم میں تمہیں بچا لوں گا تالیہ بس پاٹ نظروں سے اسے دیکھی گئی سوچ لو تالیہ میں آخری بار کہہ رہا ہوں اس کو کرسی پیش کرے راجا اس سے پوچھے کہ وہ کیا چاہتا ہے تو وہ بتا دے گا اور یہ آپ کی بھول ہے کہ آپ اسے قید میں زیادہ دیر رکھ سکتے ہیں اگر میں اسے نہیں آزاد کروا سکتی تو کوئی ہے جس کے پاس مجھ سے زیادہ طاقت ہے اور جس دن اس کو اپنی طاقت کا علم ہوا وہ اسے آزاد کروا لے گا مراد راجا کے ابرو بھنچ گئے کون آپ جلد جان جائیں گے وہ تنفر سے کہتی آخری نظر اس پہ ڈالتی پلٹ گئی یقیناً اسے قیدی کے پاس جانے کی جلدی تھی مراد نے ایک خشمگی نگاہ اس پہ ڈالی اور پلٹ گیا اس کا روخ اپنی تیار سواری کی طرف تھا اسے بھی کسی سے ملنے کی جلدی تھی دھن کا جالا بنتی سرخ مکڑی اس نے ذہن سے نکال کے دور پھینک دی تھی قید خانے کا محول اب قدر مختلف تھا فضا سے تناؤ خوف اور وحشت چھٹ چکی تھی اب وہاں صرف خاموشی تھی وان ف کی کوٹری کا دروازہ بدستور کھلا تھا اس کے پیر سے لگی زنجیر ویسی ہی تھی مگر لباس بدل چکا تھا خاکی رنگ کا صاف پاجامہ اور اوپر بنا آستین کی جیکٹ نماز شہر پہن رکھی تھی کمر پہ پٹھیاں بندھی تھی اور سامنے کھلے سینے پہ بھی کئی جگہ مرہم لگے تھے وہ اکڑوں بیٹھا تھا اور دیوار سے ٹیک لگا رکھی تھی چہرہ اب صاف تھا مگر خون آلود کر دکھائی دیتے تھے ایک خادم اس کے برہنا بازو کے زخم کو دیکھ رہا تھا دوسرا دوا کا تھالی سر پہ کھڑا تھا تم لوگ جاؤ میں دیکھ لوں گی آواز کے ساتھ نسوانی جوتے کی قریب آتی آہد سنائی دی تو فاتح نے آنکھیں کھولیں کوٹڑی کے کھلے دروازے میں وہ نظر آتی تھی اس نے پلکیں جھپکائیں دھندلا من سے ذرا واضح ہوا بھورے بازوک رنگ میں ملبوس سر پہ دوپٹہ لپیٹے سادہ مگر خوبصورت کنیز لگ رہی تھی بار چہرے کے ساتھ قریب آئی اور روئی خادم کے ہاتھ سے لی پھر فاتح کے سامنے دو زانوں ہو کے بیٹھی یہ تھال یہیں رکھ دو اور جاؤ مجھے دوسری دفعہ نہ کہنا پڑے انداز حتمی تھا خادم تعظیم بجا لائے اور باہر نکل گئے دروازہ کھلا رہ گیا تالیہ نے روئی تھال میں پڑے پیالے میں دبوئی اس پہ پانی جیسا مایا لگ گیا اور پھر اس کے بازو کے اوپرے حصے تک لائے وہ جو اتخلی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا کندھا پیچھے کیا تالیا نے محض آنکھیں اٹھا کے اسے دیکھا مجھے زخم کو دیکھنے دیں انگریزی میں زیر گویا منت کی ہو تمہیں زخموں کا کیا پتا سنگاپور کی ایک امیر بیوہ کو لوٹا تھا میں نے اس کی نرس بن کے گئی تھی وہ ایکسیڈینٹ میں زخمی ہوئی تھی اس نے فاطے کے بازو کو دیکھتے اب بھی گیر زخم پہ رکھی تو اس نے آنکھیں مونڈ لی کیا چڑھایا تھا اس سے زیور اور کچھ कुछ مگر جتنی خدمت اس کی, کی میں نے وہ میرا حق بنتا تھا اس थोड़ा تھوڑا بہت یہ کام آتا ہے مجھے وقت کے اس بار زخموں کی دیکھ کے مختلف طریقے ہوتے تھے حالم وہ جو روئی سے آہستہ آہستہ زخم صاف کر رہی تھی بے اختیار ہاتھ رک کے اسے دیکھنے لگی اتنے دن بعد میرا یہ نام کیسے یاد آیا آپ کو تمام کو جیسے تمہیں اتنے دن بعد اپنا پرانا کام یاد آیا وہ ماتھے پہ چکنے لیے آنکھیں میچے ہوئے تھا بازو پہ سرخ لکیروں کی صورت لمبے لمبے کٹ پڑے تھے تالیاں آہستہ آہستہ بھیگی روئی سے ان کو صاف کرنے لگی آپ تو کہتے تھے آپ کسی سے نہیں ڈرتے راجہ کے سامنے کھڑے ہونے کو تیار ہیں اب ان زخموں سے تکلیف کیوں ہو رہی ہے آپ کو پاتے نے آنکھیں کھول کے مصنوعی خفگی سے اسے دیکھا تکلیف تو سب کو ہوتی ہے ڈر بھی سب کو لگتا ہے اور کسی کا ساتھ بھی سبھی کو چاہیے ہوتا ہے آپ بھی جتنے بہادر اور مضبوط بن جائیں فاتح صاحب فطری جذبات سے نہیں بھاگ سکتے آپ وہ پلکے زخم پہ جھکائے کہہ رہی تھی وہ چند لمحے اس کا چہرہ دیکھتا رہا تم جلدی آگئی گئی حالانہ کہ تمہیں ادھر رہنا تھا اور ایڈم کو واپس آنا تھا آپ کو میری ضرورت تھی اسی لیے آ گئی. فاتح نے ہلکا سا سر جھٹکا مگر پھر بات بدل دی جزیرہ مل گیا تھا اور سونا بھی ایڈم وہ سب ساتھ لے کر ہی آئے گا وہ اب دھیمی آواز میں تفصیلات بتا رہی تھی گڈ ہر چیز پلان کے مطابق جا رہی ہے سوائے آپ کی گرفتاری اور اس قید کے اس نے روئی رکھی اور مرہم سے بھرا پیالہ اٹھایا پھر انگلی اس میں دبوئی اور کندھے پہ دوا لگانا شروع کی ٹھنڈے مرہم کے زخم پہ لگتے ہی کر رہا مگر سب کر گیا تو تم آ گئی ہو نا مجھے چھڑوا لو گی نہیں راجا کو ملکہ نے ہمارے نکاح کا بتا دیا ہے وہ اب آپ سے کسی قسم کی رعایت نہیں برتے گا سپاہی میرا حکم نہیں مانیں گے پھر اس نے تشویش سے ابروٹ آئے آخری مرحلے کے لیے میرا آزاد ہونا ضروری تھا تالیہ کے پاس ہمیشہ پلان ہوتا ہے پلان اے نہ کام ہو جائے تو پلان سی ہے نا اور پلان بی کا کیا تالیہ کے پلانس ہیں تالیا کی, کی مرضی توجہ سے دھیرے دھیرے دوا رہی تھی کوٹڑی میں خاموشی باہر کون سا پہر ہوا تھا اندر ہمیشہ اندھیرا رہتا تھا ایسے میں دیوار پہ نس مچھلوں کے شولے مدم روشنی بکھیرے ہوئے تھے اس کے ہاتھ پہ بھی زرب لگی تھی اور ہتھیلی کے اندر کی طرف بڑا سکٹ لگا تھا تالیا نے اس کی ہتھیلی اپنے ایک ہاتھ پہ پھیلائی اور پھر بھیگی روئی سے ہتیلی پہ لگی خون کی لکیر صاف تم واپس جا کے کیا کرو وہ اس کی جھکی پلکے دیکھ کے پوچھنے لگا تو انداز نرم تھا تالیہ نے چہرہ نہیں اٹھایا بس مگن انداز میں اس کی ہتھیلی سے خون کے دھکے صاف کرتے ہوئے بولی میں اپنی وہ دولت جس کو میں نے محنت سے نہیں کمایا یعنی ساری دولت اس کو میں اپنے پاس نہیں رکھوں گی فارغ وقت میں پینٹنگس بناؤں گی جائز کمائی کروں گی اور خوش رہوں گی شاید کسی دوسرے ملک چلی جاؤں آپ تو ظاہر ہے جاتے ساتھ ہی مجھے چھوڑ دیں گے ہاں ظاہر ہے اس نے عام سے انداز میں کہا تالیہ کے ہاتھ لمحے بھر کو بھی نہیں تھمی وہ زخم صاف کرتی رہی بس اس وقت اس کو کمزور نہیں پڑنا تھا اس تعلق پہ رونے کے لیے عمر پڑی تھی آپ کیا کریں گے میں واپس جا کے ایک دنیا کو وضاحت دیتا رہوں گا کہ یہ چار ماہ میں نے کہاں گزاری اس نے جھرجری لی چار ماہ تالیہ نے گہری سانس چار ماہ بیت گئے لیکن وہ چونکی اگر وقت رک گیا ہو تو اور اگر نہ رکا ہو تو ہمیں ہر شے کے لیے تیار رہنا چاہیے اس نے آنکھیں تکلیف سے میچھی تالیہ نے رک کے اس سے دیکھا ایک بات پوچھو اس کا دھیان بٹانے کی غرض سے بولی آپ کا والیٹ کہاں گیا موبائل والیٹ جوتے ہر چیز جنگل میں کھو گئی تھی جب ہمیں گرفتار کیا گیا تھا آپ کا पास میرے پاس ہے گر گیا تھا میں نے اٹھا لیا بنا بھول گئی وہ چونکا پھر اسے دیکھ کے تاثب سے نفی میں سر ہلایا اور تمہیں تو بھول کے چیزیں عادت ہے شانے چکائی پھر دبا کا پیالہ رکھ دیا اور پٹی اٹھا لی اس کے اندر ایک अंदर एक بیگ میں बैग کے چند دانے تھے ٹوٹے थे پرانے पूटे पुराने آپ نے انہیں کیوں رکھا ہوا ہے संभाल के وہ پٹی اس کے ہاتھ پہ باندھ رہی تھی جواب نہیں آیا تو سر جھکائے کام کرتے ہوئے بولی ٹھیک ہے نہ بتائیں ویسے بھی میں ہوں تو آپ کی بس ایک ادناک شکارکن تالیہ دی فین گرل اس لیے وہ آریانہ کے تھے تالیا نے چونک کے سر اٹھایا پٹی کا بل دیتے ہاتھ وہیں تھم گئے وہ اسی کو دیکھ رہا تھا مگر اس کی آنکھوں میں کچھ تھار جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا آواز بھی دھیمی ہو گئی تھی جس دن آریانہ کھوئی تھی وہ انہیں کھا رہی تھی جب میں اس کی تلاش میں پہاڑیوں کی طرف دوڑا تو مجھے وہ نظر آئے تھے وہ اغوا کاروں کی نشاندہی کے لیے پاپ کارن گراتی گئی تھی تاکہ ہم ان کی مدد سے تلاش کرے اسے فیری ٹیلس پسند تھیں وہ داسی سے مسکرائی پھر چونکی لیکن آپ نے تو پریس میں کہا تھا کہ آریانہ کا کوئی سراغ نہیں ملا سب کو ہی معلوم ہے کہ اسے صوفیہ رحمان نے کروا کے کر غائب کر میں سے جسرا تو ٹی وی پہ हैं کہتی उनकी کہ ان کی بیٹی کسی اچھے گھرانے کو ہی ملی ہوگی کیونکہ ان کو واپس نہیں ملی مگر اس کی آنکھیں وان فاتح کی زخمی آنکھوں پہ ٹھہر گئی مگر کیا آپ کو پاپ کارن ملے تھے وہ خاموش رہا دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے وہ پلک تک نہ جھپک پا رہی تھی توانکو آپ کو وہ مل گئی تھی ہے نا اس کی اپنی آواز بھی سنائی نہ دیتی تھی بے یقینی سی بے یقینی تھی فاتح نے ہلکا سا سر کو خم دیا وہ جہاں مجھے ملی تھی اس کے پاس سے مجھے پاپ کارن ملے تھے کچھ کو میں نے سنبھال لیا کچھ مجھ سے کھو گئے اور آریانہ اس کا سانس سٹکا ہوا تھا آپ کی بیٹی وہ مر چکی تھی تالیہ میں نے اسے وہیں دفنا دیا اور میں واپس آیا وہ گہری سانس لے کر بولا اور وہ اگلا سانس نہیں لے سکتی مسز اسرا کو معلوم ہے بہت دیر بعد وہ بول پائی میں نہیں بتا سکا اسے مگر کیوں وہ دنگ رہ گئی مجھے جو درست لگا میں نے وہ کیا اس وقت میں اپنی بیٹی کی موت کو سیاسی ایشو نہیں بنا سکتا تھا ہم خاندان کو سیاست سے الگ رکھنے والے لوگ ہیں بہت سے لوگ خود ہی سمجھ گئے کہ وہ زندہ نہیں ہوگی وہ ٹھہر ٹھہر کے بول رہا تھا اس تکلیف ہو رہی تھی نہیں میں صز اسرا کو نہیں معلوم تو کسی کو نہیں معلوم آپ ان کو تو بتا سکتے تھے کیسے بتاتا اور اگر بتاتا تو وہ لاش دیکھنے کی عزت کرتی میں اپنی آریانہ کی وہ حالت کسی کو نہیں دکھا سکتا تھا اس کی آواز تیز لی اور اسرا بالکل ٹوٹ جاتی اس لیے میں نے اس کو ایک امید تھما دی کم از کم وہ اسٹیبل تو رہے گی اسے سکون تو رہے گا ماں کو سکون کیسے آ سکتا ہے بھلا آپ کو انہیں بتانا چاہیے تھا مر جانے والے کا سکون کھو جانے والے سے جلدی آ جاتا ہے وہ شکوا کرنے لگی پٹی हाथ ہاتھ وہ ہاتھ کے اوپر ٹھہرے ہوئے تھے اسلا کو نہ آتا وہ ایک مثبت عورت نہیں ہے وہ ہمیشہ منفی رہتی ہے میں اس کو مزید منفی پن سے بچانا چاہتا تھا کیا شاید آپ کو یہ ڈر لگا تھا کہ وہ آپ کو الزام دیں گی کیونکہ آپ کی سیاست نے یہ دن دکھایا تھا اس لیے اس روز پارٹی پہ وہ مجھے کہ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی چار ماہ پہلے کی شام بد وقت یاد آئی کیا ہریانہ کے بعد انہوں نے سیاست میں حصہ لینا چھوڑ دیا لیکن اگر آپ نے پہلے نہیں بتایا تو اب بتا دیں کبھی بھی نہیں اس نے نفی میں سر ہلایا آنکھوں سے وہ چیز چلی گئی اور پہلے جیسی سنجیدگی واپس جا گئی ہماری شادی پہلے ہی بہت پیچیدہ ہو چکی ہے میں اس میں مزید پیچیدگیاں نہیں بھر سکتا آپ کی شادی پیچیدہ ہے وہ چونکی کیا آپ دونوں کے درمیان مسئلے چل رہے ہیں اس بات کو جانے دو اور ہاں اس نے بات بدلی میں نے تمہارے باپا کو بتایا تھا کہ تم اس دنیا میں چور تھی اور مجھے وہ سب کہتے ہوئے اچھا نہیں لگا مگر وہ پلان کا حصہ تھا میں نے خود ہی آپ سے کہا تھا کہ ان کو بتا دیجیے گا تاکہ وہ آپ پر بھروسہ کریں لیکن تم اپنے باپ سے اپنا معاملہ درست کر لو تو اچھا ہوگا اس کا وقت گزر چکا ہے وہ بات کاٹ کے بولی ویسے بھی ان کو فرق نہیں پڑتا اگر میں کسی سمندری سفر پہ جا کے کبھی واپس نہ آؤں پھر وہ ہلکا سا ہنسی یہ جھوٹ کیوں بولا آپ نے میرے انجام کے بارے میں وہ پٹی لپیٹ کے گرا دیتے ہوئے بولی ایسی بیکار بات کہنے کی کیا ضرورت تھی وہ خاموشی سے اس کی جھکی نظریں دیکھے گیا پھر نگاہیں پھیری گردن میں گلٹی سی ابھر کے موت دن مجھے یہاں سے نکالنے کی فکر کرو باقی باتیں چھوڑو मौजू بدل دیا تو اس نے مسکرا کے پٹی کی लगाई لگائی اور تھال سے उठा اٹھا کے ہاتھ जैसा جیسا کہ میں نے کہا पास کے پاس ہمیشہ پلان ہوتا ہے اور اٹھ کھڑی रोशनी مدھم روشنی میں بھی اس کی چمکتی آنکھیں واضح دکھائی دیتی बस فاتح نے بس مسکرا کے اسے دیکھا زخمی قیدی کے جسم پہ جا بجا پٹیاں हो रही تھی اور رنگت زرد ہو رہی تھی لیکن پھر بھی وہ مسکرا ابو الخیر کی حویلی کے احاطے میں غلام معمول کے مطابق کام کرتے دکھائی دے رہے تھے سامان کندھوں پہ اٹھائے سوکھے سڑے نکاہد زدہ اجسام کے مالک غلام ادھر ادھر آ جا رہے تھے پھر سے کوئی تعمیراتی کام شروع تھا اور وہ جانوروں کی مانند مشقت میں لگے تھے حویلی کے اندر دیوان خانے میں بڑی بڑی کھڑکیاں تھی جن کے پردے ہٹے تھے اور خوب ساری روشنی اندر آ رہی تھی سامنے خوبصورت مسحریاں رکھی تھی جن میں سے ایک پہ ابو الخیر بیٹھا غور سے سامنے براجمان مراد راجہ کو دیکھ رہا تھا مراد بظاہر سکون نظر آتا تھا ٹانگ پہ ٹانگ جمائی روشن کھڑکیوں کو دیکھتے ہوئے مسلسل ناخن سے تھوڑی کو رگڑتا ہوا مگر جب سے وہ آیا تھا فضا میں تناؤ سا گھل گیا ابو الخیر کو بھی اب تجسس ہونے لگا تھا راجہ، سب ٹھیک تو ہے نا بندہ ہارا تمہارے مہمان خانے پہ آیا ہے تو ظاہر ہے سب ٹھیک نہیں ہے مراد نے ابرو بھینج لیا اور ناخوشی کے عالم میں کہنے لگا عجیب مشکلات آن پڑی ہیں ابو الخیر آگے کو ہوا چہرے پہ تشویش ابری راجا آپ اب ہر مشکل میں مجھے ساتھ پائیں گے بتائیں کیا کرنا ہے میں نے تمہیں جب وزیر خزانہ بنوایا تھا اور ملاقہ میں امان دی تھی خالان کہ تم پچھلے سلطان کے حامی تھے تو میں نے ایک عہد لیا تھا تم سے مجھے یاد ہے راجہ آپ نے کہا تھا اگر میں سلطان سے زیادہ آپ کا وفادار ہو جاؤں تو وقت آنے پہ آپ سلطان سے زیادہ مجھ سے وفا نبھائیں گے اور وہ وقت آ گیا ہے ابو الخیر مراد بھی آگے کو جھکا اور دھیمی آواز میں بولا ہمیں مرسل شاہ کا تخت الٹنا ہے کمرے میں ایک دم گھنا سناٹا چھا گیا ابو الخیر نے بے یقینی سے ابرو اٹھایا لیکن مرسل شاہ تو ہماری مرضی کے مطابق کام کر رہا ہے کبھی کی کتابیں پڑھو تو جانو گے کہ دنیا کے عظیم حکمران جو شاطر سے شاطر دشمن کے سامنے بھی سیسا پلائی دیوار بن جاتے تھے جن کے پہاڑ جیسے ارادوں سے مکار دشمن مات کھا جاتا تھا اپنی ساری عقل و سمجھ کے باوجود ایک وقت آتا تھا جب وہ کسی عورت کے آگے گھٹنے ٹیک دیتے تھے عورتوں کے فریب سے کسی کو پناہ نہیں ابوالخیر ملکہ یان سفو اور شہزادی تاشہ یہ دونوں مرسل شاخو اپنے فریب میں الجھا کے اسے ہمارے لیے ناکارہ بنا رہی ہیں لیکن شہزادی کی تو شادی ہونے والی ہے سلطان سے وہ متعجب ہوا اور اگر نہ ہو سکی تو مرسل میرے خون کا پیاسا ہو جائے گا ایسی صورت میں تم میری مدد کرو گے میں آپ کے ساتھ ہوں راجا لیکن وہ رکا اور سوچنے والے انداز میں داڑھی کھجائی لیکن مجھے کیا ملے گا راجا میری آپ سے وفاداری کا انعام مراد راجا اٹھا اور کبا کو ہلکا سا جھٹکا دے کے درست کیا جس دن میں سلطان بنا تم میرے بندہ ہارا ہوگے اور وہ دن بہت سے خون بہانے کا دن ہوگا ابو الخیر زیر لب مسکرایا اور ساتھ ہی کھڑا ہوا میں آپ کے ساتھ ہوں راجہ بہت سے صوبوں کے گورنرز بھی میرے ساتھ ہوں گے آپ جب حکم دیں ساری فوجیں آپ کے ساتھ آگ کھڑی ہوں گی اب وہ دونوں کھڑکی سے آتی روشنی کے حالے میں کھڑے تھے تیز چمکتی دھوپ کا حالا جو جہنم کی آگ جیسا دہک رہا تھا وانگلی کا کہوا خانہ جیا اس دوپہر کھچا کچ بھرا ہوا تھا وسیع ہال کمرے میں کرسیاں میزیں اور فرشی نس لگی تھیں اور وہ لام بیٹھے کھانا کھانے میں مشغول تھے وہ باتیں کرنے کے بجائے تیز تیز نوالے منہ میں ڈال رہے تھے تبھی کہوا خانے کا دروازہ کھلا تو چوکٹ سے بہت سی روشنی اندر آئی چند ایک لوگوں نے سر اٹھا کے دیکھا تو وہاں چہا پہنے سر پہ ٹوپی جمائے ہبلا سا نظر آیا کیونکہ وہ دھوپ میں کھڑا تھا اس لیے اس کا چہرہ واضح نہ تھا پھر وہ شخص آگے بڑھنے لگا میزوں کی قطار کے درمیان رستے پہ قدم قدم چلنے لگا چار سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کوئی نسوانی وجود ہے بہت سی گردنیں مڑی مگر وہ سیٹ میں چلتی آگے آئی اور اس اونچے چبوترے پہ جا کھڑی ہوئی جہاں کبھی وان فاتح کھڑا ہو کے اپنی کام کے لوگوں کو پکارتا تھا کیا تم لوگوں نے اس شخص کو بھلا دیا ہے جو تمہیں اپنے لیے کھڑا ہونے کی تلقین کرتا تھا چوغے کی ٹوپی پیچھے گرائی تو سنہری بالوں کے حالے میں دمکتا چہرہ سامنے آیا ماتھے پہ بل تھے اور سیاہ آنکھیں ایک سے دوسرے کی طرف سفر کر رہی تھی لوگوں کی چیئر میں گوئیاں دم توڑ گئی سکوت سا چھا گیا نوالوں والے ہاتھ فضا میں رک گئے نظریں چبوترے پہ کھڑی چوگا پوش سنہرے بالوں والی لڑکی پہ جم گئی کیا تمہیں وہ بہادر غلام یاد ہے جو کسی انسان سے نفع نقصان کی امید نہیں نہ وہ کسی سے ڈرتا تھا وہ ماتے پہ بل ڈالے کہہ رہی تھی اور لوگ جب تک اسے دیکھ رہے تھے تین چاند والے جزیرے کے ساحل پہ ایڈم اور سارے سپاہی اب گروہ کی صورت بیٹھے تھے سب کی نگاہیں بار بار سمندر سے خالی لوٹ آتی تو بے اختیار ایڈم کی طرف اٹھتی جو بہت امید سپانی کو دیکھ رہا تھا وہ دلیر غلام تمہارے حق کے لیے آواز اٹھانے بندہ بندہارا کے پاس گیا تھا اس نے بندہ ہارا سے کہا کہ مسلمان کو غلام نہیں بنایا جا سکتا اس لیے وہ تمام ناجائز غلاموں کو آزاد کرتے مراد راجا ابوالخیر ایک نیم روشن کمرے میں بھی اس کے گرد بیٹھے تھے میز کی سطح پہ زرد کاغذ والا نقشہ پھیلا رکھا تھا مراد انگلی جگہ جگہ رکھی نئی حکمت عملی سے اسے آگاہ کر رہا تھا اور جانتے ہو اس کے ساتھ کیا ہوا اس کو مراد راجا نے قید کر دیا اور اس کو اتنا مارا کہ اس کی ہر رکھ سے خون بہنے لگا وان فاتح خاموش اندھیر کوٹھری میں دیوار سے لگا بیٹھا دیوار پہ لگی لکیروں کو دیکھ رہا تھا دفتر پہرے دار کو آواز دے کر بلایا جواب ملنے پہ اس نے ناخون سے ایک لکیر مزید کھینچی وقت قریب آ پہنچا تھا اب تم لوگ مفت کی وہ روٹی توڑ رہے ہو جو اس کی وجہ سے تمہیں ملی تھی کیا تم نے اس کو ایک دفعہ بھی نہیں یاد کیا جو تمہارے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال بیٹھا ہے غلام اور کنیزے سلطنت محل کے ایک حصے کو اثر نو سجانے میں مشغول تھے اپنے خاص مشیروں کے ہمراہ سلطان مرسل رہداری میں گھومتا کمر پہ بازو باندھے خوش پاشتا تیاریوں کا جائزہ لے رہا تھا یہ حرم شہزادی تاشا کے لیے آراستہ کیا جا رہا تھا اگر وہ مر گیا تو کون تمہارے لیے دوبارہ کھڑا ہوگا کون تمہارے لیے لڑے گا ملاقہ کے لوگوں تم کب تک اپنے مالکوں سے ڈرتے رہو گے جو پوش لڑکی تکلیف سے کہہ رہی تھی اور سب دم سادے اس کو سن رہے تھے ساحل کی ریت پہ تھکے تھکے بیٹھے جرنیل نے شکایت انداز میں ایڈم کو کچھ کہا مگر ایڈم جواب دینے کے بجائے ایک دم کھڑا ہوا وہ پانی کو دیکھ رہا تھا ان سب نے بھی چونک کے اس طرف دیکھا دور سمندر پہ ایک بحری جہاز کے خدو خال دکھائی دیے تھے کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم اپنے خوف دور کرو اور اس انسان کے لیے کھڑے ہو جاؤ جس کو تمہاری ضرورت ہے ساحل پہ موجود سپاہیوں نے جھٹ سے لکڑیوں کو آگ لگا دی شولے جل اٹھے ڈھلتی شام میں اس جہاز کو اشارہ دیا جانے لگا خود ایڈم سرخ پرمال ہاتھ میں لیے لہرانے لگا اس کا چہرہ دمک رہا تھا ملکہ نے وعدہ پورا کیا تھا چینی بہری جہاز پہنچ چکا تھا کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ ہوتا ہے کیا اپنا خیال رکھنے والی ساتھی کے لیے تم کوشش نہیں کرتے جیا سے غلام نکل کے اپنے مالکوں کی حویلیوں کی طرف نہیں گئے تھے وہ جوک تر جوک بازاروں میں جا کے کھڑے ہو گئے تھے سر ایک دوسرے کے قریب جوڑے وہ سرگوشیاں کر رہے تھے کیا تم اس کے لیے کچھ نہیں کرو گے کیا تم اس کے لیے ویسے جان نہیں مارو گے جیسے اس نے تمہارے لیے ماری کیسے دوست ہو تم لوگ غلاموں کی سرگوشیوں نے قدیم ملاقہ کی فضا میں ہلچل پیدا کر دی مفروکل ہال چیتھڑوں میں ملبوس جھلسی ہوئی جلد اور سخت چہروں والے غلام دھیرے دھیرے دور دور سے اکٹھے ہو رہے تھے دوستوں کے لیے تو جان تک دے دی جاتی ہے اگر مشکل میں ایک دوسرے کے لیے وقت ہی نہیں نکالنا تو پھر کیسے دوست ہوئے تم بندہ ہارا کا محل پہاڑی پہ واقع تھا اور سامنے سڑک جو اونچی ہو کے محل تک جاتی تھی سڑک کے نشیب میں دھیرے دھیرے لوگ اکٹھے ہو رہے تھے مگر وہ لوگ نہیں تھے وہ غلام تھے مضبوط جسموں والے سخت چاند غلام اپنے کن مالکوں سے ڈرتے ہو تم ان سے جنہوں نے تمہیں بھوک اور ظلم تلے پیس کے رکھا ہوا ہے مسلمان ہونے کے باوجود غلام بنا رکھا ہے جانتے ہو نا مسلمان کو غلام نہیں بنایا جا سکتا صرف غیر مسلم جنگی قیدی غلام بنتے ہیں بندہارا کے محل کے سامنے جمع لوگوں کے ہاتھوں میں کوئی ہتھیار نہ تھا ان کے لب خاموش تھے ان کی آنکھیں شکایتی تھی وہ بس چاروں سمت سے بیٹھ رہے تھے جہاں سے سڑک اونچی ہو کے محل تک جاتی تھی سپاہی مستعد ہو گئے مگر قدرے الجھ بھی گئے سامنے سڑک پہ بیٹھے بےذرا لوگوں پہ وہ حملہ کرتے بھی تو کیسے اگر آج تم اپنے ساتھی کے لیے نہیں کھڑے ہوئے تو کل کو تم میں سے ایک ایک کو مراد راجہ اٹھا کے اپنے قید خانے میں ڈال دے گا ڈرو اس وقت سے غلام کسی کو کچھ نہیں کہہ رہے تھے وہ بس زمین پہ اکروں بیٹھے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے خاموش نظروں سے اوپر محل کو دیکھ رہے تھے اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کرو اور وان فاتح کے لیے آواز بلند کرو میں مراد راجہ کی بیٹی تاشا بنتے مراد ہوں اور میں وعدہ کرتی ہوں کہ تمہیں کوئی سپاہی نقصان نہیں پہنچائے گا مراد راجا نے کھڑکی سے غلاموں کو وہاں بیٹھے دیکھا ہر پر ان کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی جیا میں جس غلام نے ایک دفعہ بھی مفت کھانا کھایا تھا وہ وان پاتے کے لیے ادھر آ کے بیٹھ گیا تھا میں وعدہ کرتی ہوں کہ تمہارے مالک بھی تمہیں نقصان نہیں دے سکیں گے کیونکہ تم حق کے ساتھ ہو حق کے لیے کھڑے ہونے والوں کا ساتھ ہمارا رب دیتا ہے سپاہی بے بسی سے کبھی دور بیٹھے اس خاموش کو دیکھتے کبھی گرد نے اوپر کر کے کھڑکی میں کھڑے راجہ کو جس کا چہرہ دہ رہا تھا سپاہیوں کے ہاتھ میان پہ تھے مگر دونوں اعتراف سے کوئی بھی حملے کا اندیا نہیں دے رہا تھا عجیب ہیجان سا ہیجان تھا کیونکہ اگر آج تم نے مراد راجا سے اس ذرم کا حساب نہ لیا تو اس کا ہاتھ نہیں رکے گا خود کو کمزور سمجھنا چھوڑو وہ مظلوم کمزور لوگ چپ چاپ بیٹھے اوپر محل کی کھڑکیوں کو دیکھ رہے تھے ان کی آنکھوں میں نہ نفرت تھی نہ غصہ نہ انتقام کی آگ صرف شکوا تھا وہ بلی جیسی معصوم شاخ آنکھیں تھی جو مراد راجہ کی کھڑکیوں پہ لگی تھی اس نے زور سے کھڑکی کے پردے بند کیے اور مڑا تو پیچھے تالیا کھڑی تھی اور اس کی آنکھوں میں وہ سب تھا جو غلاموں کی آنکھوں میں نہ تھا تم کمزور نہیں ہو تم اس شہر کے سب سے طاقتور لوگ ہو تمہیں اٹھنا ہے اپنے ساتھی کے حق کے لیے تمہیں اٹھنا ہے ظلم کے خلاف سرخ نشان والا بحری جہاز ساحل پہ لنگر انداز تھا سپاہی صندوق اٹھا اٹھا کے اندر رکھ رہے تھے ایڈم بن محمد ارشے پہ کھڑا مسکراتا ہوا ان کو دیکھ رہا تھا ہوا سے اس کے چگے کی ٹوپی گر گئی تھی اور بال ماتھے پہ بکھر آئے تھے مگر اسے وہ تازگی بھری ہوا اچھی لگ رہی تھی اور تم یہی سوچ رہے ہو نا کہ تم لوگ آخر کیا کر سکتے ہو تو میں تمہیں بتاتی ہوں کہ کس طرح تم مراد راجہ کے سارے محل کو ہلا کے رکھ سکتے ہو نہ کسی تیر سے نہ تلوار سے صرف اپنی ایک چپ سے مراد نے کھڑکی کا پردہ زور سے جھٹکا اور تیوریاں چڑھائے پلٹا تو سامنے تالیاں کھڑی تھی سینے پہ بازو لپیٹے وہ سرد نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی کیا خوبصورت منظر ہے باپا تم نے تم نے کیا ہے یہ سب تین دن شہر کے کی خانوں میں جا کے میرے خلاف بولتی رہی ہو تم مراد دان پیس کے غصے سے بولا تو تالیا نے کندھے اچھ گائے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ میں نے کیا کیا ہے اصل بات یہ ہے کہ اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے ہٹاؤ ان لوگوں کو یہاں سے ابھی اسی وقت وہ سرخ ببو کا چہرہ لیے بولا میں تو ان کو نہیں ہٹا سکتی یہ اپنی مرضی سے آئے ہیں اپنی مرضی سے جائیں گے ہٹاؤ ان کو ورنہ محل کی چھت پہ بیٹھے تیر انداز ان کو چھلنی کر دیں گے ان کو چھلنی کر دیں گے ان غلاموں کو جو شہر کے روسا اور عمرہ کے سارے کام کرتے ہیں ایسی غلطی مت کیجیے گا باپا کیونکہ آج دوپہر سے ملاقہ کی اکثر اونچی حویلیاں خالی ہو چکی ہیں مالک پریشان ہیں اور غلام غائب ہیں وہ چبا چبا کے بول رہی تھی غلام ہر معاشرے کا سب سے اہم رکن ہوتا ہے باپا اے رے آپ حکمران لوگ تو ہل کے پانی بھی نہیں پی سکتے ایسے میں یہ لوگ اگر بنا بتائے اپنی حویلیاں چھوڑ دیں تو سارے امرا گٹنے ٹیک دیتے ہیں میں ان بیوقوف نیچ لوگوں اس سے نہیں ڈرتا کتنی دیر بیٹھ سکتے ہیں یہ یہاں ہاں آپ بھول گئے ہیں یہ غلام ہے عوام نہیں. ان کو کئی کئی دن کھانا نہیں ملتا ان سے سخت سے سخت موسم میں بھی کام کروایا جاتا ہے بھوک اور موسم کی سختی ان پہ اثر نہیں کرتی یہ تب تک یہاں بیٹھیں گے جب تک آپ وان فاتح کو کرسی پیش نہیں کرتے میں ان سے نہیں ڈرتا وہ بے بسی بھرے غصے سے مٹھیاں بھینج کے بولا تالیہ نے پھر چھانیاں چکائی مگر آپ روسا اور عمرہ سے ڈرتے ہیں جو ابھی اپنے غلاموں کی خبر لینے یہاں پہن جائیں گے سب پوچھیں گے کہ آخر وان فاتح کون ہے سلطان تک بھی خبر جائے گی وہ بھی شک میں پڑ جائیں گے اس غلام کو آخر کیوں قید کیا گیا کیا جواب دیں گے سب کو یہی کہ اس نے شہزادی تاشا سے نکاح کر لیا تھا اس لیے تم مارے ضبط کے مراد نے مٹھیاں بھیج لی وقت کم ہے باپا اور وقت ہی سارے مسلوں کا حل ہے وان فاتح کو کرسی پیش کریں اور اس سے پوچھیں کہ وہ کیا چاہتا ہے پھر بازو سینے سے ہٹایا اور سر جھکا کے تعظیم پیش کی راجا اور مسکرا کے مڑ گئی مراد راجا خون کے گھون پی کے رہ گیا کھڑکی تلے دور نیچے بیٹھے غلاموں کے ہجوم کی خاموشی اس کے کانوں میں سور کی گنش رہی मलाका کی بندر گاہ پہ صرف جھنڈے والا بحری جہاز لگا انداز ہو چکا تھا سمندر دوپہر کے اس وقت پرسکون لگتا تھا پانی دھوپ میں چمک رہا تھا اور بندر گاہ پہ روانہ ہوتے کافلوں کا شور معمول کے مطابق تھا ایسے میں چینی بحری جہاز کے عرصے کے اوپر ایڈم بن محمد کھڑا تھا دونوں ہاتھ پہلوں پہ جمائے کو گردن اٹھائے دور تک پھیلا शहर شہر دیکھ رہا تھا ٹھنڈی ہوا کے से سے سر سراتی रही थी اس کے سپاہی عقب میں مستعد سے کھڑے تھے جب وہ ان کو اشارہ کرے گا تو وہ اپنے صندوق نیچے اتاریں گے مگر ایڈم کو پہلے خدے کے اشارے کی ضرورت تھی اس کی کھوجتی نگاہیں ایک سے دوسرے سے ہوتی ہجوم میں الجھی تھیں اور وہ تبھی اسے نظر آ گئی سادہ بھورے رنگ کے باجو کرم میں ملبوس اس سر پہ مفلر کی طرح دوپٹہ لپیٹیں مسکراتی ہوئی بھاری جہاز کے زینے چڑھ رہی تھی اسے دیکھ کے ایڈم بھی مسکرایا اپنی راج راجدھانی میں ہونے کے باوجود وہ آج سادہ نظر آ رہی تھی ایڈم نے پل, بھر کو پل کے اور سات دن پہلے کی وہ پہل یاد کی وہ یاد جب وہ تینوں جیا کی بلائی منزل کے ہال نما کمرے میں ملے تھے کونے کی میز کے گرد بیٹھے انہوں نے سارا منصوبہ ترتیب دیا تھا تم دونوں تین چاند والا جزیرہ ڈھونڈو گے اور اس کی طرف جاؤ گے تالیہ تم اپنے بہترین اور وفادار سپاہی ساتھ لے کر جاؤ گی جن کے خاندان تمہارے پاس محل میں ہوں گے تاکہ وہ خزانہ دیکھ کے تمہیں مارنے کے بجائے باحفاظت واپس لانے پہ مجبور رہیں سفید کرتے پاجامے میں ملبوس وان فاتح سنجیدگی سے کہہ رہا تھا درمیان میں نقشہ پھیلا رکھا تھا جزیرے پہ کچھ تو ہمارا منتظر ہوگا ایڈم کو تشویش ہو جو بھی ہو تمہیں اس سے لڑنا ہے اور خزانے کو نکال لانا ہے ایڈم کشتی پہ واپس آ جائے گا اور تالیا وہیں رہے گی جہاز چین سے روانہ ہو چکا ہے وہاں پہنچنے میں چند دن لگیں گے تمہیں صبر سے اس کا انتظار کرنا ہے پلان سی تالیا نے کسی شاگرد کی طرح ہاتھ اٹھا کے اجازت مانگی تو دونوں سے دیکھنے لگے اگر وہاں جا کے مجھے کوئی برا احساس ہوا تو میں ایڈم کو چھوڑ کے واپس آ جاؤں گی مجھے پہلے ہی آپ سے یہی امید تھی کہ آپ مجھے چھوڑ کے آنے کا بہانا ڈھونڈ رہی ہیں ایڈم خفا ہوا تو تالیا نے اسے گھورا. میں اسی یا راجا کو وان فاتح کا علم ہو جائے گا ملکہ بھی کوئی حرکت کر سکتی ہے ایسی صورت میں میرا یہاں ہونا زیادہ ضروری ہے ایک دفعہ خزانہ مل جائے تو تمہیں میری ضرورت نہیں ہوگی میں اکیلا کیسے ایڈم وہ سنجیدگی سے گویا ہوا کب تک تم لیڈ ہوتے رہو گے اب وقت آ कि ہے کہ تم اپنے فیصلے خود کرو اور بڑی بڑی مہموں پہ نکلنا خود سیکھو ایڈم نے بس ایک خفا نظر تالیا پہ ڈالی اور پھر فاتح اگر ملکہ نے جہاز نہ بھیجا تو ایڈم ٹھیک کہہ رہا ہے توانگ کو کیا ہمیں اس بات پہ یقین کر لینا چاہیے کہ ملکہ ہماری مدد کرے گی بلکل نہیں کرنا چاہیے وہ اطمینان سے بولا ملکہ کا ہم سے کیا رشتہ ہے جو وہ ہماری مدد کرے گی وہ دونوں اس کی شکل دیکھنے لگے تو وہ توقف سے بولا مگر ہمیں اتنا یقین ہے کہ ملکہ مراد راجہ کو نقصان پہنچانے کا موقع نہیں گوائیں گی ملکہ ہماری بھی دشمن ہے مگر ہمیں اس کے اوپر اپنے اعتبار کو نہیں معاشا ہم نے اس کی مراد راجہ سے نفرت کو ناپ کے فیصلہ کرنا ہے دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے میں سمجھ گئی تالیا نے ٹھنڈی ملکہ ضرور جہاز بھیجے گی اور ہم سارا سونا لے بھی آئیں گے اس کے بعد امید ہے تب تک مراد سے میرا تعارف ہو چکا ہوگا اس وقت تک اس کی ساری طاقت ختم ہو چکی ہوگی میں اس کو مجبور کروں گا کہ وہ ہمیں واپس جانے دے اور وہ سونا ایڈم فورن بولا تو تالیہ نے اسے دیکھا سونا ملاقہ کے لوگوں کی ملکیت ہے میرا خیال ہے ہمیں وہ شہر کے سارے غریب لوگوں میں بلا تفریق باندھ دینا چاہیے تاکہ وہ اسے اپنی زندگیاں سنوار سکیں میں صحیح کہہ رہی ہوں نا سونا ملاقہ کے لوگوں کا ہے اور اس کا فائدہ لوگوں کو ہی ملنا چاہیے اس نے رسان سے کہا تو تالیہ مسکرا دی ایڈم کو بھی سن کے بھلا معلوم ہوا لیکن سر پھر اسے خیال گزرا آپ راجا کو کیسے مجبور کریں گے کہ وہ ہمیں واپس جانے دیں؟ جس دن تم جہاز لے کر واپس آؤ تم خود جان لو گے اس نے بھی مسکرا کے تسلی دی۔ اور جیا کہ وہ پرسراریت بھری فضا میں ڈوبی دوپہر دھندلی ہوتی گئی ایمانت سے واپس لے آئے سب کچھ تالیا کی بات پہ وہ چونکا اب تک وہ عرصے پہ آ چکی تھی ایدم سنبھل کے مسکرایا وہ بحری جہاز کے عرصے پہ کھڑا تھا اور تالیا سیڑھیاں چڑھ اوپر آ رہی تھی آپ تو شاید میرا تابوت دیکھنے کی دعا کر رہی تھی اگر تمہارے لیے میری دعائیں پوری ہوتی تو آج تمہارے جنازے کو چار ماہ بیت چکے ہوتے عرصے کے, کے کنارے پہ لوہے کی ریلنگ لگی تھی تالیا نے اسے تھام دیا اور سمندر کے پانی کو دیکھنے لگی حالات کیسے ہیں وہ پوچھے بنا نہ رہ سکا جیسے ہم نے سوچے تھے اب بہت बहुत مراد راجا گھٹنے دیکھ دے گا شکر. اور یہ سارا سنا ہم کے غریبوں میں باندھ دیں گے مجھے یہ سب کر کے بالکل رابنہڈ والی فیلنگ آ رہی ہے وہ بھی اسی طرح خوش ہوتا ہوگا تالیا ہنس تھی رابنہڈ ایک چور تھا مگر وہ غریبوں میں اپنی چوری باندھ دیتا تھا چور چور میں فرق ہوتا ہے وہ دونوں ارشے کی ویلنگ کے آمنے سامنے کھڑے تھے نیچے ایک طرف سمندر پھیلا تھا دوسری طرف ساحل پہ کشتیوں، ملاحوں اور مسافروں کا ہجوم دکھائی دیتا تھا وہ جواب میں پھر سے ہنسی تو ایڈم بولا آپ رابن ہوڈ کو چھوڑیں اپنے وان فاتح کی سلائے آپ کی ضرورت پڑی ان کو یا نہیں تالیا نے جوابن بے نیازی سے شانے اچکا شہزادی جیسی تاشا نے غلام سے شادی کی تھی اور اسے آزاد کر دیا تھا تو میں نے بھی انہیں آزاد کروا ہی دیا تقریباً پھر چونکی تاشا کی نظم کچھ یاد آیا وہ تو میں نے لکھی ہی نہیں وہ جو آپ نے خواب میں سن باؤ کے گھر لکھی دیکھی تھی ہاں وہی وہ تو میں نے ابھی لکھنی تھی تو جا کے لکھ لیں تالیہ نے پھر گومگوں نظروں سے دیکھا مگر ضروری تو نہیں کہ وہ نظم میں نے ہی لکھی ہو اور کیا ضرورت ہے مجھے اسے لکھنے کی درست کہا جو تاریخ میں ہو چکا ہے وہ کسی وجہ سے ہوا ہے آپ زبردستی حالات کا رخ نہیں موڑ سکتی پھر وہ ساحل کی طرف دیکھنے لگا جہاں چینی فوجیوں کا کافلہ آتا دکھائی دے رہا تھا ان کی ہمراہ گھوڑا گاڑیوں کی کتاب تھی ایڈم نے گہری سانس کی آخری مرحلہ اب شروع ہو چکا ہے تالیا نے چونک کے اس طرف دیکھا ایڈم اب سپاہیوں کی طرف بڑھ گیا تھا اسے بہت سی ہدایات جاری کرنی تھی اثر کا وقت ہوا تو بندہ ہارا کے محل پہ ٹھنڈی چھایا اتر آئی دیوان خانے کی اونچی کے پردے ہٹے تھے اور اندر ایک میز کے گرد دو کرسیاں رکھی دکھائی دیتی تھی دونوں خالی تھی دیوار سے ٹیک لگائے ہاتھ میں ننا سہ تامے کھڑا تھا وقفے وقفے سے وہ حکے کی نال لبوں میں دباتا اور گڑ گڑاہٹ سے تمباکو اندر کھینچتا پھر نال ہٹا کے منہ سے دھواں باہر نکالتا دھوئیں کے مل بنتے ہوئے فضا میں تیرنے لگتے وہ بظاہر پرسکون لگتا تھا مگر کبھی کبھی چہرے پہ اس دکھائی دینے لگتا جس سے وہ مسلسل چھپانے کی سعی کر رہا تھا دفتن دروازہ کھلا اور دو سپاہی وان فاتح کے ہمراہ اندر داخل ہوئے اس نے اب پاجامے پہ خاکی کرتا پہن رکھا تھا آس تین پورے تھے اور ہاتھ کی پٹیاں نظر آتی تھیں کن پٹی کے زخم اور سر کے زخم پہ لیپ شدہ دوا سوک چکی تھی کوئی زنجیر نہیں کوئی ہتکڑی نہیں اس کے چہرے کے تاثرات ہموار تھے پرسکون ٹھنڈے سپاہی چلے گئے تو اس نے بس نگاہیں گھما کے اسے خالی خالی دیکھا پھر نظر کسی میز پہ ٹھہری لب مسکراہٹ میں ڈھلے ہماری دنیا میں جب کوئی مذاکرات کرنے پہ راضی ہو جائے تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فلاں میز پہ آمنے سامنے بیٹھنے کو تیار ہے وہ محظوظ سا بولا مراد راجہ نے کھڑکی سے ٹیک لگائے شکاری نظریں اس پہ جمائے حکے کا کش لیا اور حکا کھڑکی کی منڈیر پہ رکھا پھر سر کے خم سے اشارہ کیا کرسی حاضر ہے تم بیٹھو ساتے نے مدھم مسکراہٹ کے ساتھ پیش کش قبول کی اور کرسی کھینچ کے بیٹھا پھر ٹانگ پہ ٹانگ جما لی تم بھی بیٹھو راجا تمہارے بیٹھنے کی بات ہوئی تھی میرے نہیں وہ وہیں ٹیک لگائے کھڑا رہا اوہ oh, تم مجھے اپنے برابر کا نہیں سمجھتے خیر اس نے سادگی سے شانیاں چکائی اس کی چھوٹی خوبصورت آنکھوں میں بے پناہ چمک تھی اس ہجوم کے بارے میں تو سن لیا ہوگا تم نے راج راجا نے کھڑکی سے نیچے نظر آتے لوگوں کی طرف اشارہ کیا تو کرسی پہ بیٹھے فاتح نے سر کو خم دیا میں کرسہ ان لوگوں کو اپنے لیے کھڑا ہونے کی ترغیب دیتا رہا مگر کمزور لوگ شاید اپنے لیے کھڑے نہ بھی ہوں تو اس کے لیے ضرور ہوتے ہیں جس سے وہ محبت کرتے ہیں مجھے خوشی ہے کہ کم از کم یہ لوگ کھڑے تو ہوئے مراد نے حکہ اٹھایا اور غور سے دور بیٹھے فاتح کی آنکھوں میں دیکھا ان لوگوں کو یہاں سے بھیجنے کا کیا لوگے یقیناً ان کے مالک تمہیں تنگ کر رہے ہوں گے جلد سلطان کو خبر ملنے والی ہوگی لیکن یہ لوگ تمہارا مسئلہ نہیں ہیں تمہارا مسئلہ آج دوپہر ملاقہ کی بندر گاہ پہ لنگر انداز ہوا ہے مراد چونکا ابرو تعجب سا اکٹھے ہو کیا مطلب ہم نے تین چاند والا جزیرہ ڈھونڈ لیا ہے اور تمہارا پالتو وحشی درندہ مار کے تمہارا خزانہ باحفاظت ملاقہ لے آئے ہیں مراد لمحے بھر کو ششد رہ گیا پلک تک نہ جھپک سکا وہ خزانہ چینی بہر جہاز پہ آیا ہے اور اسے چینی سفارت خانے بھیجا گیا ہے بظاہر وہ چین سے آئے قرضوں کے سکوں سے بھرے سندوق ہیں لیکن ان میں سے اکیس سندوق تمہارے ہیں مراد ایک دم تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا لیکن پھر رک گیا یہی سوچ رہے ہو نا کہ چینی سفارت خانے پہ حملہ نہیں کروا سکتے تم میں نے بھی یہی سوچ کے چینی جہاز میں سامان لانے کو کہا تھا بالفرض تم چینی سفارت خانے پہ حملہ کروا بھی دو تو اپنی فوج اور سلطان کو کیا وجہ بتاؤ گی تم خزانے کی حقیقت کھولنے کے متحمل نہیں ہو سکتے مراد کے قدم زنجیر ہو گئے وہ کمرے کے وسط میں مجسمے کی طرح کھڑا فاتح کو دیکھنے لگا اس حالت میں کہ اس کی رنگت متغیر ہو رہی تھی یان صوفو، وہ تمہارے ساتھ شریف تھی ہے نا اسے سارا کھیل سمجھ میں آ رہا تھا آگے کا سوچو راجا اگر تم ہر خطرہ مور لے کے چینی سفارت پہ خانے پہ حملہ بھی کر دو تو جانتے ہو سفارتکاروں کو مارنا کتنا سنگین جرم ہے وہ بھی اس دور میں جب کہ تمہاری ملکہ چینی ہے نہیں مراد راجا تم چین سے جنگ چھیڑنے کے متحمل نہیں ہو سکتے تم جھوٹ بول رہے ہو اس کی آنکھیں سرخ پڑنے لگیں مگر آواز میں نہ کوئی غراہٹ تھی نہ گرج اس کے قدموں تلے سے زمین سرخ چکی تھی تم جانتے ہو میں جھوٹ نہیں بول رہا شہزادی تاشہ جنوبی محل نہیں گئی تھی وہ جزیرے پہ گئی تھی اور ملاقہ کے لوگوں کی امانت واپس کے آئی ہے چند لمحے کمرے میں ہولناک خاموشی چھائی رہی مراد راجا بت بنا کھڑا رہا بے یقینی اور غیظ غز و غذب سے اسے دیکھ رہا تھا جو مطمئن سا کرسی پہ بیٹھا تھا تم کیا چاہتے ہو میں تمہیں چند رستے دکھانا چاہتا ہوں اگر تم نے سفارت خانے پہ حملہ کروایا تو سلطان کو ناراض کر دو گے اور چین سے جنگ چھڑ جائے گی اگر تم نے ان لوگوں کو محل کے سامنے سے نہ ہٹایا تو سلطان کو علم ہو جائے گا کہ تم نے کسی غلام کو قید کر رکھا ہے بات کھلے گی اور میرے اور تالیہ کے نکاح کے بارے میں سب کو علم ہو جائے گا اس نکاح کے گواہ بھی ہیں اور ثبوت بھی اس کے بعد سلطان تمہیں جان سے مارنے کا حکم بھی دے سکتا ہے اور اگر اس سب سے پہلے تم نے مجھے مار دیا تو نہ صرف تمہاری بیٹی تم سے نفرت کرے گی بلکہ تمہارے پاس خزانے کے بارے میں مذاکرات کرنے کے لیے کوئی نہیں بچے گا تم کیا چاہتے ہو میں جانتا ہوں اب تک تم نے سلطان سے بغاوت کرنے کا سوچ لیا ہوگا اپنی خفیہ فوجیں بھی تیار کر رکھی ہوں گی کیونکہ تم جانتے ہو اب تالیہ اور سلطان کی شادی ممکن نہیں ہے تمہیں اس وقت خطرے کو سامنے سے ہٹانا ہے اور میں سب سے بڑا خطرہ ہوں اصولن تمہیں میری جان لے لینی چاہیے مگر یہ ناممکن ہے اس لیے تم ایک کام کرو تمہیں چابی دے دو تاکہ تم واپس چلے جاؤ وہ تن سے بولا صرف میں نہیں تالیہ میرے ساتھ جائے گی جب ہم دونوں غائب ہو جائیں گے تو تم سلطان کو کوئی بھی وجہ بتا کے ٹال سکتے ہو ملکا نکاح والی بات دوہرا بھی دے تو تم کہہ سکتے ہو کہ یہ جھوٹ ہے کیونکہ دونوں منکو تو ملاقات سے جا چکے ہیں تالیہ چلی جائے تو ملکہ بھی مزید اس معاملے کو نہیں کرے دے گی تم بندہ ہارا رہو گے اور حکومت کرو گے ہاں اگر ہمارے جاتے ہی سلطان تمہارے خلاف ہو گیا تو تم بغاوت کر کے تخت پر قبضہ کر سکتے ہو اس سارے مسئلے کا حل ہم دونوں کے یہاں چلے جانے میں ہے روانی سے بتا رہا تھا مراد کے وجود میں حرکت ہوئی وہ قدم قدم چلتا فاتح کے سامنے آیا اور مقابل رکھی خالی کرسی کی پشت پہ ہاتھ رکھے جھکا تالیہ میری بیٹی ہے میں اسے نہیں جانے دوں گا وہ تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اسے جلد یا بدیر یہ دنیا چھوڑ کے جانا ہی ہے اور ہماری یہ مذاکرات تبھی کامیاب ہوں گے جب تم تالیہ کو میرے ساتھ بھیجو گے مراد خشم کی نگاہوں سے اسے دیکھتا جب سے گہرے سانس لیتا رہا اور خزانہ اس کو میں غریبوں میں باندھوں کیا انداز میں تحقیر اور استحاظ تھا تالیہ یہی چاہتی ہے کہ اسے غریبوں میں باندھ دیا جائے وہ ٹھہرا مراد مزید اس کی طرف جھکا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا مگر تم تالیہ نہیں ہو تم لامتناہی کھیل کھیلنے والے آدمی ہو اور تمہارے کھیل میں حدود و کدود اپنی مرضی سے بدلی جا سکتی ہیں تم بتاؤ خزانے کا کیا کرنا چاہتے ہو کرسی پہ بیٹھا وان فاتح بن رام سے مسکرایا ہاں میں تالیا نہیں ہوں اس لیے میں اور تم خزانے کے بارے میں ایک معاہدہ کر سکتے ہیں مراد کے لبوں پہ استحزائیہ مسکراہٹ بکھری تم بالکل میرے جیسے ہوں وہی طاقت کی حوث وہی اپنی ذات کی پرستش مراد راجا اس نے مراد کی بات نظر انداز میں تمہیں سارا خزانہ واپس کر سکتا ہوں اگر تم ملاقہ کے تمام ناجائز غلاموں کو آزادی دلوا دو مراد کے ابروتن گئے وہ کیسے تم ملک میں قانون بنا دو کہ صرف غیر مسلم جنگی قیدی کو غلام بنایا جا سکے گا ساری دنیا میں مسلمانوں کا یہی اصول ہے مسلمان کو غلام نہیں بنایا جاتا اس وقت ملاقہ کے چند بڑے رئیسوں کے پاس بہت سے ایسے غلام ہیں جو مسلمان ہیں اور اغوا کر کے جبرن ان کو غلام بنایا گیا ہے اب تم ان کے مالکوں کو ان کی قیمت ادا کرو یا ان کو ڈراؤ دھمکاؤ جس وقت وہ غلام آزاد ہو جائیں گے میں تمہارا خزانہ واپس کر دوں گا ملاقہ کے لوگوں کی دولت لوگوں کے ہی کام آنی چاہیے اور پھر میں تمہیں چابی دے دوں اور تم یہاں سے جانے دوں وہ تن سے بولا ہاں ورنہ سلطان کو اس نے کی خبر ہو جائے گی اور تمہاری مشکلات بڑھ جائیں گی لیکن اگر تم میری بات مان لو تو تم بدستور حکمرانی کرتے رہو گے اور مزید جزیروں پہ اپنا مال چھپاتے رہو گے میں تمہیں بدعنوانی کرنے اور لوگوں کا مال لوٹنے سے نہیں روک سکتا لیکن میں اپنے اور تالیہ کے لیے بکا کا رستہ ڈھونڈ سکتا ہوں چند لمحے وہ اسے خاموشی سے دیکھتا رہا جیسے ذہن میں جمع تفریق کر رہا پھر آہستہ سے بولا تم چلے جاؤ میں تمہیں چابی دے دوں گا لیکن تالیہ کو مت لے کر جاؤ وہ گئی تو واپس نہیں آئے گی تم نے اسے خود اپنے اعمال سے کھویا ہے وہ تمہارے کردار سے نفرت کرتی ہے تمہاری طاقت کی حوث تمہاری چال بازیاں پھر سر جھٹکا خیر اس کے بغیر ہمارا کوئی معاہدہ مکمل نہیں ہوگا مراد نے گہرا انکارا بھرا مجھے سوچنے دو وقت کم ہے مراد اور یہ سارے کھیل وقت کے ہی ہیں کچھ دیر مجھے کچھ دیر سوچنے دو اس نے بے بسی بھری ناگاواری سے ہاتھ اٹھا کے اسے روکا اور پھر دروازے کی طرف بڑھ گیا مراد سیدھا اپنے کمرے میں گیا سارے دروازے کھڑکیاں بند کر کے وہ ذہن پہ بدا کے انداز میں آلتی پالتی کر کے بیٹھا اور سرخ پٹی اتار پھینکی پھر آنکھیں بند کر گئی ساری آوازوں اور سوچوں کو ذہن سے جھٹک دیا دماغ کو ایک نقطے پہ مرکوز کیا اس کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا اور لب بڑبڑا رہے تھے میں مراد راجا ہوں ملاقہ سلطنت کا بندہ ہارا. مجھے کوئی یوں نہیں ہرا سکتا کوئی مجھ سے میرا تخت اور میری بیٹی نہیں چھین سکتا مغرب ڈھل گئی اور باہر بیٹھے لوگ اسی طرح بھوکے پیاس سے بیٹھے رہے ان کو بلانے کے لیے آنے والے ان کے مالکوں کے وفادار غلام بھی گھوڑوں پہ آئے سامنے کھڑے تھے انہوں نے بہت پکارا غصہ کیا آوازیں دی مگر وہ غلام ڈس سے مست نہ ہوئے وہ بس محل کی اونچی کھڑکیوں کو دیکھتے رہے اور لبوں پہ چپ کی مہر لگی رہی وان فات کرسی پہ بیٹھا کھڑکی کے باہر آسمان پہ چھاتی سیاہی دیکھ رہا تھا کافی وقت پیت چکا تھا اور مراد واپس نہیں آیا تھا اسے ذرا فکر ہوئی مگر اس نے ایسا پہ ٹھنڈا رکھا مغرب اتر آئی تو دروازہ کھلا اور مراد اندر داخل ہوا آتے ساتھ ہی اس نے دروازہ بند کیا اور کھڑکیوں کے آگے پڑدے چھٹک کے برابر کیے پھر فاتح کے سامنے آیا سرخ پٹی ماتھے سے غائب تھی اور ہاتھ میں ایک بوتل تھی اس نے بوتل میز پہ رکھی تو فاتح نے دیکھا اس کے پینڈے میں سکہ اور دلی پڑی تھی ٹوٹی ہوئی چابی مراد کا چہرہ وہ نہیں تھا جو پہلے تھا اوپر سکون نظر آتا تھا مسکرا بھی رہا تھا پھر اس نے کرسی کھینچی اور سامنے بیٹھا دونوں ہاتھ میز پہ جما کے اس کی طرف جھکا میں تمہاری دنیا کے باسیوں کی طرح میز پہ آنے کو تیار ہوں بان فاتح نہیں مسکرایا کچھ عجیب سا تھا مراد راجا کی مسکان میں جو اسے غیر آرام دہ کر رہا تھا کیا فیصلہ کیا تم نے وہ بظاہر ٹھنڈا رہا میں نے ابو الخیر اور تمام رگوسا کو پیغام بھیج دیا ہے چند ساتیں پہلے انہوں نے تمام ناجائز غلام آزاد کر دیے ہیں حکم نامے تحریری طور پہ تھوڑی دیر میں آ جائیں گے تم نے ان کو رقم ادا کی میں ان کا بندہ ہارا ہوں میرے احسان ہیں ان پہ اور تم جانتے ہو میں جھوٹ نہیں بول رہا ناجائز غلام آزاد ہے وہ کل صبح سے اپنی نئی زندگی شروع کریں گے مجھے تمہاری بات یقین ہے اس کے علاوہ یہ رہی چابی تم مجھے سونا واپس کر دو اور اپنی دنیا میں چلے جاؤ تالیا کو بھی ساتھ لے جاؤ مجھے تمہاری ہر بات منظور ہے کیا واقعی اس نے آنکھوں کی پتلیاں سکوڑ کے بندہارا کا چہرہ دیکھا ہاں سونا میرے پاس آ جائے گا میں نے جان لیا ہے کہ میں تالیہ کو زبردستی یہاں نہیں رکھ سکتا وہ بھی آزاد ہے تم دونوں جا سکتے ہو اور ابھی تم مگر کہنے والے ہو ہے نا راجا وہ غور سے اس کی آنکھوں کو دیکھ رہا تھا مراد راجا مسکرا دیا مگر زور دے کے بولا میری ایک شرط ہے فاتح نے گہری سانس لی شرط ماننے یا نہ ماننے کا فیصلہ میں کروں گا نہ ماننے کی صورت میں میں بغاوت کر دوں گا جب چینی ملکہ ملک بدر ہو جائے گی تو چینی سفارت خانے کا ڈر کس کو ہوگا تم میرے قیدی رہو گے تالیاں مجبوراً یہاں رہے گی اور سونا اور تخت میرا ہوگا راجہ تم اتنا خون خرابہ نہیں کرانا چاہتے ہو میں جانتا ہوں میں یہ کر سکتا ہوں مگر واقعی کرنا نہیں چاہتا اس لیے تم میری شرط مان لو اور یہ چابی اٹھا کے یہاں سے چلے جا مراد کی مسکراہٹ گہری ہو چکی تھی اور شکاری آنکھوں کی چمک بڑھ گئی تھی کیا شرط ہے تمہاری اس کے تن رہے تھے کچھ بہت غیر آرام دہ ساتھ ماحول میں حکا اٹھا کے کش بھرا پھر نال ہٹائی اور دھوئے کا مرغولا لبوں سے چھوڑا مرغولی فضا میں اوپر کو اٹھتے گئے تمباکو کی خوشبو اور سلکتے انگاروں کی مہک آپس میں گھل مل گئی پھر مراد راجا نے کہنا شروع کیا چینی سفارت خانے کے نام پہ بنی حویلیاں سن باؤ کی حویلی کے دائیں بائیں واقع تھیں آج وہاں بھاری چینی فوج تعینات تھی اکثریت ان چینی افسران کی تھی جو ملکہ یان سفو کی شادی کے وقت ساتھ آئے تھے اور یہیں بس گئے تھے سونے سے بھرے صندوق اندر رکھوائے جا چکے تھے اور سن باؤ کے سرخ دروازے کے باہر ایڈم اور تالیہ متفکر سے کھڑے تھے ابھی ابھی ایک چینی سفارت کار نے آ کے اطلاع دی تھی کہ کی حویلی کے سامنے اکٹھے ہوئے غلام وہاں سے اٹھ گئے ہیں کیا وہ تھک گئے تھے ایڈم نے پریشانی سے سوال کیا نہیں راجا نے اس قیدی فاتح کو باہر بھیجا اور اس نے ان کو اٹھنے کے لیے کہہ دیا مگر وہ غلام اپنے مالکوں کے پاس نہیں گئے راجا نے نیا قانون نافذ کر دیا ہے جس کے تحت ناجائز مسلمان غلام آزاد ہیں اب وہ غلام ملاقہ کی گلیوں میں خوشیاں مناتے بھی رہے ہیں اور ان کی زبان پہ ایک ہی نعرہ ہے کہ شہزادی تاشا کی سفارش پہ ان کو آزاد کروایا گیا ہے سفارتکار یہ کہہ کے وہاں سے ہٹ گیا تو تالیہ نے گہری سانس لی یعنی وان فاتح نے غلاموں کا آزاد کروا دیا ہے مگر تم اپنی کتاب میں لکھنا کہ یہ سب شہزادی تاشا نے کروایا ہے جی میں پہلے ہی لکھ چکا ہوں جہاں اتنے جھوٹ بولے وہاں ایک اور سہی اور یہ بھی لکھنا کہ شہزادی صاحبہ اب دیر ہو چکی ہے میں اپنی کتاب مکمل کر کے شاہی کتب خانے کے منتظم کو دے آیا ہوں اب اس میں ایک ہی صورت میں اضافہ ہو سکتا ہے اگر آپ دونوں مجھے ملاقہ میں چھوڑ جائیں وہ جل کے بولا تھا چند ساعتیں گزری تو تالیا نے مندی سے سڑک کو دیکھا جو بات موہ میں رہ گئی دور افق سے دھول اڑتی دکھائی دی وہ چونکی آس پاس تائنا چینی سپاہی بھی چکننے ہوئے سڑک پہ تیز گھوڑے دوڑتے آ رہے تھے گھوڑا گاڑیوں کے پہیوں کی آواز چینی سپاہیوں نے تلواریں نکالی کافلا قریب آیا اور چاند کی روشنی میں نظر آیا مراد راجا سب سے آگے والے گھوڑے پہ تھا دوسرے گھوڑے پہ فاتح بیٹھا تھا تالیا اور ایڈم نے ایک دوسرے کو دیکھا یہ پلان کا حصہ نہیں تھا یہ یہاں کیوں آیا ہے سنباؤ ساتھ آ کھڑا ہوا اور پریشانی سے بولا ہاتھ نیام کی تلوار پہ تھا وانگلی گھوڑے پہ بیٹھے فاتح نے ہاتھ اٹھا کے ان کو تھم جانے کا پھر نیچے اترا تالیا نے گردن اٹھا کے شاقی نظروں سے مراد راجا کو دیکھا اس نے ماتھے پہ سرخ پٹی باندھ رکھی تھی اور لمبے بال کندھوں پہ گر رہے تھے وہ بھی تالیا کو ہی دیکھ رہا تھا تالیا نے نظریں پھیلی وانگ لی فاتح نے ان دونوں کو نظر انداز کر کے سنباؤ کو مخاطب کیا مراد راجا اکی کی اکیس سندوک اس کے حوالے کر دو ایڈم کا منہ کھل گیا تالیا شل رہ گئی مگر یہ میرا فیصلہ ہے اور تم سب کو یہ ماننا ہوگا وہ قدیت سے کہہ رہا تھا مگر وہ تو غربہ کے لیے تالیہ نے بولنا چاہا تو فاتح نے ہاتھ اٹھا کے اسے خاموش کرایا اس کے بدلے میں تمام غلام آزاد ہو گئے ہیں سونے کے چند سکے ہر شخص کے حصے میں آئے اس سے بہتر یہ نہیں کہ انہیں آزادی مل جائے میں نے جو کیا ہے وہ ملاقہ کے لوگوں کی بہتری کے لیے کیا ہے میں نے غلاموں سے آزادی اور تم دونوں سے واپسی کا وعدہ کیا تھا کسی کی غربت میں گانے کا نہیں اس لیے مجھے میرے وعدے نبھانے دو کچھ تھا جو اس کے انداز میں بدل گیا تھا سختی سنجیدگی کوئی سایہ سا تھا جو چہرے پہ آن پڑا تھا ایڈم یک تک اسے اس دیکھ رہا تھا البتہ تالیا نے سر ہلا دیا جو آپ کو مناسب لگے تو آنکو مگر ملکہ نے تو سنباؤ نے سرگوشی میں احتجاجن فاتح سے کچھ کہنا چاہا مگر اس نے سختی سے ہاتھ اٹھا کے اسے روکا میں ملکہ کا غلام نہیں ہوں سلطان کو دوسری ملکہ نہیں لانے دوں گا یہ وعدہ کیا تھا میں نے مراد راجہ کو تباہ کرنے کا نہیں اس لیے راجہ کے صندوق واپس کر دو غلام حکم دے رہا تھا پٹی بندہ ہاتھ اٹھا کے اشارہ کر رہا تھا سن نے گہری سانس کی اور سپاہیوں کو اشارہ کیا کوئی بعد نہیں یہ غلام سلطان کو جا کے کہہ دے کہ اس سازش میں ملکہ بھی شریک تھی ایسی صورت میں سارا کھیل پلٹ جاتا مراد کے ساتھ آئے سپاہی ان حویلیوں کی طرف چلے کر سن باؤ بھی ساتھ ہو لیا البتہ بار بار ناخوشی سے پلٹ کے ان کو دیکھتا ضرور تھا ایڈم گمسم کھڑا تھا تالیا خاموش تھی فاتح حویلیوں کی سمت دیکھ رہا تھا اور گھوڑے پہ بیٹھا راجا ان تینوں کو تو یہ شاہی مرخ بھی تمہارے ساتھ آیا تھا اس نے براہ راست تالیہ کو مخاطب کیا تو اس نے خفا سی نظریں اٹھائی ہمارا آنا آپ کا مسئلہ نہیں ہے ہم کیسے جائیں گے کیوں نہ اس بارے میں بات کر لی جائے وہ برہمی سے بولی تو فاتح نے اس کو دکھا دیکھا نے مجھے چابی دے دی ہے ساتھ ہی کرتے کے گربان کے اندر سے سنہری زنجیر نکال کے دکھائی جس میں ڈلی اور سکہ دونوں کو جوڑ کے ایک بنی چابی پھروئی تھی تالیا نے چونک کے باپ کو دکھا جو مدھم سے مسکرا رہا تھا تم جاؤ تالیا یہ چابی تمہیں خود رستہ دکھا دے گی تمہیں اسی جنگل میں جانا ہے جہاں سے تم ہم تینوں جا سکتے ہیں وہ حیران تھی بار بار فاتح کو دیکھتی جیسے ابھی وہ کوئی مگر کہے گا لیکن وہ سنجیدہ رہا مراد راجہ درست کہہ رہا ہے ہم ابھی یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں سونا لینا اور سلطان سے بات کرنا یہ سب مراد راجہ کا کام ہے کیا تمہیں محل سے کچھ اٹھانا ہے عام سے انداز میں رک کے تالیا کی طرف دیکھا تو اس نے نفی میں سر ہلایا مجھے کچھ نہیں چاہیے میں لانت بھیجتی ہوں بندہ را کے اونچے محل پہ تنفر سے بولی تو فاتح نے سر ہلا دیا پھر آؤ ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں وہ گھوڑے کی طرف بڑھ گیا ایڈم کو بھی اشارہ کیا تو وہ بھی گمسم سا ساتھ ہو گیا ذرا فاصلے پہ فاتح کے گھوڑے کے ساتھ دو مزید تازہ دم گھوڑے تیار کھڑے تھے ان پہ کھانے پینے کا مناسب سامان بھی لگا تھا وہ اپنے گھوڑے پہ سوار ہو رہا تھا جب ایڈم پیچھے سے شاقی انداز میں بولا تو آپ نے وہی کیا جو سیاست کرتے ہیں آپ نے ڈیل کر لی وہ ابھی تک سن تھا وان فاتح رکاب پہ پیر رکھ کے اوپر چڑھا اور گھوڑے کی لگام تھامے سر سری سا ایڈم کو دیکھا میں نے اس سے زیادہ کا وعدہ نہیں کیا تھا اور پھر دل میں سوچا تم کیا جانو میں نے کیا قربان کیا ہے مگر ہمیں ملاقہ کے لوگوں کے سامنے راجہ کی بدنوانی کا پول کھولنا تھا ہمیں ہمیں صرف واپس جانا تھا ایڈم ہمیں اپنی اصل زندگیاں واپس چاہیے تھی اس دنیا میں ہمارا کوئی ہدف نہیں تھا ہم لامت نہ ہی کھلاڑی تھے بس اس لیے خوش ہونا سیکھو تم واپس جا رہے وہ روب سے بولا تو ایڈم نے خاموشی سے سر ہلا دیا مگر اس نے محسوس کیا کہ فاتح اس سے نظر نہیں ملا رہا تھا ادھر مراد گھوڑے سے اترا اور تالیا کے سامنے آیا وہ نوز سلوٹ زدہ پہشانی لیے پہ کھڑی تھی چہرے پہ خفکی اور الجھن تھی تم نے اس غلام سے نکاح کر کے میرے پاس کوئی رستہ نہیں چھوڑا تالیا وہ اس کے سامنے کھڑا ملال سے کہہ رہا تھا آپ اپنے ہی لوگوں سے دھوکا کرنے والے ایک بدنوان آدمی ہیں باپا آپ نے مجھے محل میں قید کر رکھا تھا آپ کی چابی نے مجھ سے میری دنیا چھین لی مجھے ابھی بھی آپ پہ شک ہے کیا شک ہے وہ پرسکون اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا یہی کہ آپ مجھے کسی طرح اس دنیا میں روکنے کی کوشش کریں گے نہیں میں تمہیں اپنی مرضی سے جانے دے رہا ہوں کیونکہ وہ آگے بڑھا اس کے کندھوں کو نرمی سے تھاما اور اس کی سیاہ آنکھوں میں جھانکا کیونکہ مجھے یقین ہے تم واپس ضرور آؤ گی نے زور سے اس کے ہاتھ جھٹکے اسے مراد راجا پہ بری طرح سے غصہ آیا تھا تالیا واپس کبھی نہیں آئے گی مجھے آپ کا محل آپ کی دولت اور آپ کی طاقت نہیں چاہیے مجھے اپنی عام سی دنیا واپس چاہیے میں اس میں خوش باپا اور ساتھ سے گزر کے آگے نکل گئی اس کا گھوڑا تیار تھا ایڈم اور فاتح گھوڑوں پہ بیٹھے اس کے منتظر تھے تالیہ اپنے گھوڑے پہ چڑھی اور تیزی سے اس کا رخ موڑ دیا میں تمہارا انتظار کروں گا تالیہ عکب میں کھڑا مراد کمر پہ ہاتھ باندھے پرسکون سا گردن اٹھائے ان تینوں کو اندھیر سڑک پہ آگے بڑھتے دیکھ رہا تھا تالیہ نے مڑ کے دیکھا تک نہیں مڑ کے دیکھنے والے نمک کے البتہ وان فاتح نے گردن موڑ کے ایک خاموش نظر مراد پہ ڈالی اور سر کو ہلکا سا خم دیا یہ تشکر تھا یا کسی سمجھوتے کا اشارہ وہ غور سے اس کے تاثرات دیکھ رہی تھی وہ چپ چپ لگتا تھا اور اس کی اصلی امید بھری چمک آنکھوں سے غائب تھی ہمیں اس طرف جانا ہے فاتح اپنا گھوڑا سب سے آگے لے آیا وہ اب رستہ بتا رہا تھا اور وہ دونوں اس کی پیروی کر رہے تھے ایڈم اداس لگتا تھا وہ ایک بدعنوان واران کا پردہ فاش نہیں کر سکا اور چمکتا چاند تارے اور اندھیر سڑک پہ دوڑتے تین گھوڑے بظاہر سب کچھ معمول کے مطابق تھا مگر فضا میں کچھ تھا جو بھاری اور सा سا محسوس ہوتا تھا سیسیم سے زیادہ مہلک جس جنگل سے نکلنے میں ان کو چار دن لگے تھے رستہ معلوم ہونے کی وجہ سے وہ اس جنگل کے اندر تین دن میں فاتح اس دوران زیادہ تر خاموش رہا تھا ایڈم کا مور بدستور بہتر ہوتا ہے اور تالیاں بھی جلد نارمل ہو گئی بلکہ جیسے جیسے سفر گزرتا جا رہا تھا وہ پرجوش ہوتی جا رہی تھی واؤ ہم بلا کر واپس جا رہے ہیں ہم واقعی واپس جا رہے ہیں نا سر وہ رات کو جنگل کے اندر اپنے اپنے بستر بنا رہے تھے جب ایڈم نے پھر سے پوچھا گھنے رین فارسٹ کی اونچے درخت خاموشی سے اس کتے کو دیکھ رہے تھے جہاں خشک پتے گرے تھے اور فاتح درخت کے ساتھ کھڑا رسیوں کا جھولا سا باندھ رہا تھا آستین پیچھے کو چڑھائے وہ کی سے اپنا کام کر رہا تھا ایڈم کے سوال پہ محض اتنا بولا تمہیں مجھ پہ اعتبار نہیں ہے کیا آپ پہ ہے مگر اپنے باپا پہ نہیں ہے وہ جو مقابل درخت کے ساتھ اپنے بستر کو باندھ رہی تھی مداخلت کرتے ہوئے بولی وہ تمہارا باپ ہے تالیہ اس کو تم سے محبت ہے وہ کام جاری ر باری باری میں میں ایسا ضرور کچھ نہ کچھ کر دیں گے جس سے ہمیں نقصان ہو پھر چونک کے اس کی طرف پلٹی انہوں نے ساری ڈیل میں کوئی کیچ تو نہیں رکھا نا کوئی شرط کوئی کوئی ضرر دینے والی بات اس کی الجھن ختم نہیں ہو رہی تھی فاتح کے رسی یا کستے ہاتھ میں صرف ایک پل کو پھر اس نے کام جاری رکھا رام سے انداز میں بولا میں نے کہا نا ہم صحیح سلامت واپس پہن جائیں گے تو تم اتنی وہمی کیوں ہو رہی ہو تو آپ اتنے چپ چپ کیوں ہیں کیونکہ میں آگے کا سوچ رہا ہوں مجھے ایک دنیا کو اپنی گمشدگی کے متعلق جواب دینے ہوں گے چار ماہ چھوٹا عرصہ نہیں ہوتا اس نے جھولا مکمل کر لیا تھا پھر ایک کپڑا سامان سے نکالا اور اسے جھاڑ کر رسیوں کے پنکھوڑے پہ ڈالا اس بار جنگل میں پچھلی دفعہ کی طرح کوئی مشکل پیش نہیں آئی تھی کیونکہ سامان ان کے پاس تھا آپ فکر مت کریں توانگو ہم آپ کے ساتھ ہیں فاتح نے پلٹ کے ایک اچتی نگاہ اس پہ ڈالی وان فاتح کو کسی کے ساتھ کی ضرورت نہیں پڑی کبھی ڈالیا شاید وہ ویسا ہی بے نیاز تھا جیسا ہمیشہ ہوتا تھا شاید یہ سب اس کا بہن تھا اس نے بس چانے اچکا دیا اور واپس اپنا بستر بنانے لگی مراد راجا اب کیا کرے گا سر سلطان کو بیٹی کی گمشدگی کی خبر کیسے دے گا کیا بہانا کرے گا ایڈم یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے ہمیں صرف اپنی نجات کے بارے میں سوچنا ہے اور یہ تم ہی تھے جو چار ماہ سے واپس جانے کے لیے شکایتیں کر رہے تھے اب جب تمہیں رستہ مل رہا ہے تو بہتر ہے کہ ملاقہ کی ہیرو نہ بن سکنے کے غم کو بھول کے تم اپنے ماں باپ اور اپنی منگیتر کا سوچو وہ ایک دم یوں جھڑک کے بولا تو ایڈم کے چہرے کے سارے داویے درست ہو گئے اس نے جلدی سے سر ہلایا جی سر فاتح اپنے بستر پہ لیٹ گیا دو درختوں کے درمیان فضا میں جھولتا رسیوں کا جھولا اور اس نے ان کی طرف سے کروٹ موڑ لی وہ درختوں کے درمیان خالی جگہ تھی جہاں چاند کی روشنی مدم سی پہنچ پا رہی تھی جانوروں کے بولنے اور کیڑوں کے ریننے کی آوازوں کے ساتھ دور کسی جھرنے کے بہتے پانی کی آواز بھی آ رہی تھی کچھ دیر خاموشی چھائی رہی تالیا چپ چاپ کام کرتی رہی اور ایڈم پتھر پہ بیٹھا سوچتا رہا پھر اس نے تالیا کو مخاطب کیا آپ جاتے ہوئے اپنے پاپا سے کیا کہہ رہی تھی یہی کہ میں ان کے محل اور دولت پہ لانت ہوں جی اور اس لیے آپ نے اپنے کپڑوں میں جو پوٹلی چھپا رکھی ہے اس میں اچھے خاصے سونے ہیرے اور جواہرات جوڑے زیورات موجود ہیں وہ تین دن سے جس راس کو دبائے پھر رہا تھا آج اگلے بنا نہ رہ سکا تالیہ نے پلٹ کے کی کینا دوز نظروں سے اسے دیکھا جائز اور حلال زیورات ہیں شہزادیوں کا حق ہوتا ہے چوری کر کے نہیں لے جا رہی کپڑا جھٹک کے بستر پہ بچھاتے ہوئے وہ بولی تو ہاتھ کی سرخ انگوٹھی جمکی میں کب کہہ رہا ہوں کہ ناجائز ہیں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ اتنی جلدی محل اور دولت پہ لانت بھیجنے والی نہیں ہیں آپ تنک کے بولا اور اپنا بستر بنانے اٹھ کھڑا ہوا تالیہ خفکی سے کچھ بڑبڑاتی درخت کی طرف مڑ گئی بلا ان کے درمیان تناؤ والی فضا ختم ہو رہی تھی بلا آخر کو یقین آنے لگا تھا کہ سب ٹھیک ہے اور فاتح اس سے کچھ نہیں چھپا رہا ان کی طرف سے کروٹ موڑے فاتح کو اپنی سرہانے کھڑی اداس سی آریانہ نظر آئی. اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ دی وہ فکر مندی سے اس کی طرف جھکی یہ آپ نے کیا کر دیا ڈیڈ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اتنا بڑا فیصلہ اکیلے کر دیا ان دونوں کو بتایا ہی نہیں جب ان کو معلوم ہوگا تو کیا ہوگا آریانا اس کو دیکھتے ہوئے اداسی سے بڑبڑایا میں ان کے برابر کا نہیں ہوں انہوں نے مجھے ہمیشہ اپنے سے اوپر رکھا ہے اٹس ویری لونلی ایٹ دا ٹاپ پھر اس نے آنکھیں بند کر دی جنگل کی ساری سیاہی ان آنکھوں میں سمو گئی اور دل بھی اندر تک اندھیر ہو گیا رات کا جانے کون سا پہر تھا جب دور درختوں کے درمیان بندھے جھولے نما بستر پہ سوئی تالیا کی آنکھ کھلی نرم سا لحاف اس نے چہرے سے اتارا پل کے چند بال جھپکائی وہ چت لیتی تھی سو اونچے درختوں میں آسمان کو چھوتے سرے نظر آ رہے تھے مدم چاندنی کہیں کہیں سے جھانک رہی تھی پھر اس نے گردن چوکرنے انداز میں हाथ فاتح ایک پتھر زمین پہ کھینچتا قریب لا رہا تھا وہ تیزی سے لگی تو اس نے ہاتھ اٹھا کے روکا. بیٹھا یوں के तालिया کی طرف رخ تھا وہ دھیرے دھیرے سے اٹھ بیٹھی گرم لحاف اپنے گرد لپیٹے رکھا جھولا ذرا سا جھولنے لگا پھر ساکن ہو گیا क्या हुआ فاتح صاحب تالیا نے بال کان کے پیچھے اڑستے ہوئے مندی مندی آنکھوں سے دیکھا وہ ہاتھ میں کچھ اٹھائے ہوئے تھا ساتھ ہی مایوس سی کے نتنوں سے ٹکرائی چاکلیٹ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی تو جنگل میں آگے نکل گیا وہاں کوکو کا درخت تھا سوچا تمہارے لیے لے یاد ہے تمہاری سالگرہ پہ تمہیں یہ بہت لذیذ لگا تھا وہ پتھر پہ بیٹھا مسکرا کے کہتا چاقو سے پھل کاٹ था साथ ही وہ بھی دھیرے سے مسکرا دی آپ کو یاد تھا ہاتھ بڑھایا تو فاتح نے پھل اسے تھماتے ہوئے چہرہ اٹھایا وہ قدرے تھکا تھکا لگ رہا تھا مگر لبوں پہ مسکراہٹ تھی تین دن کی خاموشی کے بعد آج وہ, وہ فاتح لگا تھا جو اسی جنگل میں چار ماہ پہلے اس کو تسلی دیتا تھا اور ہمت دلاتا تھا ظاہر ہے مجھے یاد تھا وہ ہنوس مسکرا رہا تھا آواز تھیمی تھی یہ ابھی بھی لذیذ ہے اس نے انگلی کٹے پھل کے پیالے میں ڈالی اور گودہ موں میں رکھا تو لزیز رس اندر تک کھل گیا وہ بس مسکرہ کے اسے کھاتے ہوئے دیکھنے لگا تالیا پھر نرمی سے پکایا ان چار ماہ میں تمہارے خیال میں تمہارے اندر کیا تبدیلی آئی ہے چار پانچ کلو وزن بڑا ہے میرا اور ہاں چند جنگی امور کی تربیت لی ہے میں نے شاہی آداب دیکھیں ہیں ہر روز دھیر و زیورات خود پہ لاد لینے کی مشک کی ہے اور نرمی سے ٹوکا باہر نہیں تمہارے اندر کیا تبدیلی آئی ہے تم نے کیا سیکھا ہے گودے انگلی لبوں پہ رکھ کے نکالی اور سوچا پتا نہیں تمام کچھ بھی نہیں سیکھا اب بھی دولت کی وہی حص ہے مجھے اتنے زیورات ساتھ لائی ہوں خزانہ اب بھی چاہیے مجھے ہاں کوشش کروں گی کہ پرانی روش چھوڑ کے نئی زندگی شروع کروں جب میں تمہیں چھوڑ دوں گا تالیہ کی پلکے جھکی مگر پھر اس نے ان کو اٹھا لیا اور مسکراتی رہی تو تم کیا کرو گی میں شاید امریکہ چلی جاؤں اپنے سارے جائز مال و دولت کے ساتھ اور بطور آرٹسٹ ایک نئی زندگی شروع کر لوں پھر ٹھہری پھل والا ہاتھ نیچے کر لیا اندھیر رات میں وہ لحاف میں لپٹی جھولے پہ بیٹھی تھی اور وہ سامنے پتھر پہ بیٹھا اس کو دیکھ رہا تھا میں جانتی ہوں ہم نے یہ نکاح صرف مراد راجہ کو بلیک میل کرنے کے لیے کیا تھا ورنہ وہ زبردستی میری شادی سلطان سے کر دیتا اور اب ہم اس کو ختم کر دیں گے لیکن میں چاہوں گی کہ ہم اچھے دوست رہیں میں چھٹیوں میں ملیشیا آنا چاہوں گی اور بھلے آپ وزیر اعظم بن بھی جائیں آپ ایڈم اور میرے لیے ہمیشہ وقت نکالا کریں سال میں ایک دو مرتبہ ہم تینوں مل بیٹھ کے ان دنوں کو یاد کیا کریں گے ٹھیک ہے تمان کو میں بھی چاہتا ہوں کہ ایسا ہی ہو مگر میں ایک اور بات اس سے زیادہ چاہتا ہوں وہ نرمی سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا تالیہ نے ابرو بھینج کے اسے حیرت سے دیکھا وہ کیا تمہاری حقیقت جاننے سے قبل میں تمہیں تاشا کہا کرتا تھا اسی جنگل میں میں نے تمہیں پہلی دفعہ تالیہ کہنا شروع کیا تھا جس لڑکی کو میں تاشا کہہ کے بلاتا تھا وہ میرے لیے ایک ناقابل بھروسہ بے ایمان اور اداکارہ قسم کی عام سرشلائٹ تھی مگر جب میں نے تمہیں جانا کہ تمہارا پیشہ کیا ہے اور تم ہی حالم ہو تو میں نے تمہیں تمہارے, تمہارے اصل نام سے پکارنا شروع کیا پھر کبھی تاشا نہیں کہا کبھی تمہیں شہزادی نہیں سمجھا کیونکہ اتنا زیور لات کے تاج اور زرطار لباس پہن کے بھی تم میرے لیے وہی تالیہ تھی جو میری دنیا کی باسی تھی لیکن اس روز وہ ٹھہرا وہ بنا پلک جھک اس کو دیکھ رہی تھی اس روز قید خانے میں جب تم سپاہیوں پہ غرآ تو میں نے تمہاری وہ آواز سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی وہ ذرا سی شرمندہ ہوئی فوراً وضاحت دینا چاہی وہ تو میں غصے میں نہیں تالیا مجھے برا نہیں لگا تھا بلکہ مجھے اچھا لگا تھا جانتی ہو کیوں وہ تعجب سے اسے دیکھنے لگی کیوں کیونکہ بنا کسی تاج اور شاہی لباس کے اس دن تم مجھے شہزادی لگی تھی وہ تمہارا اصل روپ تھا تمہارا ریل سیلف تم مجھے توانکو کہتی ہو ہماری دنیا میں اس لفظ کا مطلب مائی باس ہوتا ہے لیکن اس وقت میں نے جانا تھا کہ تمہارا اصل مقام ایک باس کا مقام ہے تم نے ان چار ماہ میں اپنے اصل روپ کو دریافت کر لیا ہے تالیہ تم ایک شہزادی ہو ایک دانہ شہزادی تم روپ بدل بدل کے تنگو و کامل کی ملازمہ یا کوئی ویٹریس یا کوئی سطحی سوشلائٹ بننے کے لیے پیدا نہیں ہوئی تھی تم یہ بہروپ اس لیے بناتی ہو سچ اس لیے نہیں بول سکتی کیونکہ تم نے اپنے اصل کو کبھی دریافت ہی نہیں کیا تھا وہ ٹکٹکی باندھ کے اسے دیکھ رہی تھی میں یہ چاہتا ہوں کہ تم ان چار ماہ میں جو سیکھا ہے اس کو ضائع مت کروں واپس جا کے تم اس کو اپنی زندگی پہ لاگو کرنا پھر تمہیں کسی چیز کا خوف سچ سے دور نہیں کرے گا تم اپنے ساتھ سچی ہو جاؤ گی تمہیں اپنے اوپر ملمہ چڑھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ تمہیں اپنے اصل روپ اعتماد آ جائے گا میں اس تالیہ کو کیل میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں جو قید خانے کی سپاہیوں پہ غرا رہی تھی ان کو ظلم کرنے سے روک رہی تھی یہی چیز تمہاری سب سے بڑی طاقت ہوگی تالیہ تمہیں کسی خزانے کسی زیور کی ضرورت نہیں ہے تم نے صرف وہی بننا ہے جو تمہیں اس قدیم علاقہ میں تھی مجھے آپ کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی ہیں میں چوری کرنا چھوڑ کے نئی زندگی شروع اس نے کہنا چاہا مگر ایک وقت آئے گا جب تمہیں میری باتیں یاد آئیں گی میں چاہتا ہوں تم اس وقت اس رات کو یاد کرنا تم یاد کرنا کہ میں تمہیں ایسی ہی تالیاں دیکھنا چاہتا ہوں شہزادی تاشا جیسی تالیاں صرف تاشا جیسی نہیں بلکہ کسی باس کی طرح ڈڈر اور جرت مند اور اس وقت اگر کوئی تمہارے اس روپ کو پسند نہ کرے تو تم اس کی پرواہ نہیں کرو گی چاہے تمہیں ناپسند کرنے والوں میں میں ہی کیوں نہ شامل ہوں ٹھیک ہے اس نے نیم رضا مندی سے سر ہلایا میں اپنے اصل سے نہیں بھاگوں گی اور ایڈم اس نے گردن موڑ کے دوست سوتے ایڈم کو دیکھا اس نے اس دنیا سے یہ سیکھا ہے کہ انسان کو اپنی خوشی اپنے اندر خود बजाय ہوتی ہے بجائے دوسروں کے پیچھے بھاگتے رہنے اور دوسروں کی رائے پہ انحصار کرنے کے انسان کو اپنی ذات پہ اعتماد کرنا سیکھنا ہوتا ہے ہم اپنے سب سے اچھے دوست اور سب سے اچھے جج خود ہوتے ہیں کوشش کرنا کہ تم ایڈم سے رابطے میں رہو اور اس کو بھی بےساکیوں کے بغیر اپنے قدموں پہ چلنا سکھاتی رہو تمہیں اور اسے اس دنیا سے سیکھے اس بات بھولنے نہیں چاہیے پھر وہ اٹھ کھڑا ہوا تو تالیہ نے نظریں اٹھا کے اسے دیکھا ہم اچھے دوست تو رہیں گے نا فاتح صاحب یوں ہی اس کو نام سے پکار دیا میں ایسا ہی چاہتا ہوں کہ ہم ہمیشہ اچھے دوست رہیں وہ مسکرا کے پلٹا تو وہ پکار اٹھے اور آپ نے کیا سیکھا اس اندھی رات میں درختوں کے ساتھ کھڑا فاتح ٹھہر گیا پھر آہستہ سے مڑا اور سادگی سے مسکرا کے تالیا کو دیکھا کچھ بھی نہیں میں جیسا تھا ویسا رہوں گا ظاہر ہے تالیا نے گہری سانس لے کر شانیہ چکائے آپ سلیبریٹی ہیں پرفیکٹ ہیں آپ میں خامیاں کیسے ہو سکتی ہیں جن کو اصلاح کی ضرورت ہو نروٹھے پن سے بولی تو اس نے جواب نہیں دیا آپ کا والٹ میرے پاس ہے اس میں وہ پاپ کارن بھی ہیں وہ تم رکھ لو اس وقت تک جب تک میں اسے واپس نہیں مانگتا وہ مبم انداز میں کہتا اپنے بستر کی طرف بڑھ گیا تالیا بھی واپس لیٹ گئی اور آنکھیں بند کر دی کروٹ موڑ کے لیٹے ایڈم کی آنکھیں کھلی تھیں اور اس نے حرف حرف سنا تھا وان فاتے سب مجھے ڈائریکٹ بھی کہہ سکتے تھے پھر چیتالیا جی کو کیوں کہا کہ وہ مجھے کہیں تین دن سے سر مجھے اگنور کر رہے ہیں ہوں اس نے خفگی سے آنکھیں بند کی اسے سو جانا چاہیے تھا صبح انہوں نے دروازے کی طرف سفر کرنا تھا جنگل پہ صبح اتری تو گھنے درختوں نے دیکھا تین مسافر کتار میں چلتے جا رہے تھے سب سے آگے چلنے والے مرد کی گردن میں سنہری چابی لٹک رہی تھی جو اس کو رستہ دکھا رہی تھی گھوڑے وہ جنگل سے باہر چھوڑائے تھے اور اب پیدل تھے چہروں پہ مٹی لگی تھی اور لباس میلہ ہو رہا تھا مگر وہ چل رہے ہر اکتے قدم کے ساتھ تالیہ کو ان چار ماہ کا گزرا ایک ایک پل یاد آ رہا تھا چار ماہ قبل وہ کیل میں سن باؤ کے گھر کے سہم میں کھڑی تھی زمین میں ڈھکن سا کھل گیا تھا اور نیچے سیڑھیاں جا رہی تھی فاتح مشکوک سا تالیا کو برہمی سے دیکھ رہا تھا اور وہ خزانے کی تمام میں زینے اتر رہی تھی جنگل میں وہ تینوں اس مقام تک پہنچے تو فاتح نے گردن سے زنجیر اتاری اور سنہری چابی زمین پہ رکھی एकदम हवा ہوا چلی اور سوکھے پتے اڑتے گئے جگہ خالی ہوتی گئی एक ایک لکڑی کا ڈھکن نظر آنے لگا وہ رین गार کی غار میں کھڑی تھی ستاکیا. اس के سر साम اوپر سام تھا جس کو فاتے چاقو سے مار رہا تھا سانپ کی گردن کٹ کے گر گئی وہ خوف سے اسے دیکھ رہی تھی پتے ہٹ گئے اور ڈھکن صاف نظر آنے لگا وان فاتح نے تیزی سے ڈھکن کھولا نیچے دینا سا بنا تھا ان एक दूसरे को اختیار تالیا کا دل زور سے دھڑکنے لگا خوشی اندر باہر بھرنے لگی وہ تینوں جنگل میں بیٹھے تھے درختوں کی چھایا تلے اور وہ ہرن کی گردن پہ چاکو پھیر رہی تھی خون کے چھینٹے وان فاتے کے اوپر آ رہے تھے وہ قدم با قدم زینے اترنے لگے ایڈم بار بار دیواروں کو ہاتھ لگا کے چٹوڑتا کیا وہ واقعی واپس جا رہے تھے وہ بے یقین تھا وہ پنجرے میں بند تھے اور پنجرا اٹھائے گھوڑا گاڑی سڑک پہ سر پر دوڑ رہی تھی تالیا کے سر پہ چوٹ لگی تھی اور درد ہو رہا تھا زینے اترتے وقت وان فاتح سب سے آگے تھا دروازے پہ وہ پہلے پہنچا تالیا نے چابی مانگی مگر وہ خود آگے آیا اور تالے میں چابی ڈالی پھر زنجیر ہٹا کے اسے کھولا لکڑی کا قدیم دروازہ کھلتا چلا گیا وہ بندہ ہارا کے محل میں کھڑی اپنے باپا سے پہلی دفعہ مل رہی تھی اس نے جامنی لباس پہن رکھا تھا اور کان کے اوپر بڑا سا پھول لگا تھا دروازے کی پار وہی تھا تھا جو پہلے نظر آیا تھا. طویل راہداری جو گیلی تھی وہ تینوں تیزی سے اس پہ چلنے لگے کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا ایڈم ابھی دیواروں کو بے یقینی سے ٹٹول رہا تھا وان فاتحب الخ کی حویلی کی رسوئی میں کھڑا سراہیوں سے پیالیوں میں کہوا انڈیل رہا تھا دھار کی سورت میں گرتا کہوا پیالی کو بھر رہا تھا پتوں کے کڑنے کی خوشبو سارے میں پھیلی تھی ان کے پیر پانی میں ڈوب رہے تھے اور اوپر سے کترے بھی برس رہے تھے مگر وہ چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے ایڈم کتب خانے میں کتابیں اور قلم کاغذ پھیلائے بیٹھا تھا ہاتھ میں پکڑے کاغذ کو وہ شولہ دکھا چکا تھا اور کاغذ دھیرے دھیرے جل رہا تھا راہداری ایک دوسری پانی بھری راہداری کے ساتھ آمی تھی تالیا کی آنکھیں فرتے مسرت سے بھیگنے لگی صرف فاتح تھا جو سنجیدہ تھا بے تاثر سر وہ دونوں ابو الخیر کی حویلی کی چھت پہ اکڑوں بیٹھے باتیں کرتے ہوئے دور تک پہلے اندھیرے میں ڈوبے ملاقہ کو دیکھ رہے تھے دو دریاؤں کے سنگم پہ تالیا نے سر اٹھا کے دیکھا وہاں کوئی ہوما نہ تھا مگر وہ نئی زندگی کی شروعات تھی وہ تیزی سے آگے بڑھنے لگی یہاں تک کہ سب سے وہ ملکہ یان سفو کے محل میں اس کے سامنے کھڑی تھی اور طبیب کو ڈانٹ رہی تھی اس کا تاج سنہری دھوپ میں چمک رہا تھا اور ملکہ دنگ کھڑی اس کو اپنی حمایت کرتے دیکھ رہی تھی فاتح اب سست روی سے چل رہا تھا اسے اب واپس پہنچنے کی جلدی نہ تھی ایڈم کا چہرہ اب جیسے سکون ہونے لگا تھا اسے یقین آنے لگا تھا ایڈم دربار میں رکھی سنہری میں اس پہ موجود اپنے نام کی تختی پہ محسور سا ہاتھ پھیر رہا تھا ساتھ ہی دستے رکھے تھے جن کے اوپر لکھا بنگا رایا ملاو جگمگا رہا تھا دوسرے دروازے کے پار وہی زینا تھا تالیا بھاگ کے اس پہ چلی سامان کی پوٹلی سنبھالے وہ تیز تیز قدم اٹھا رہی تھی فاتح بن رامزل کے قدم اتنے ہی بھاری ہو رہے تھے مراد راجا سختی سے اس کا بازو پکڑے کے ساتھی کے متعلق مطلب پوچھ رہا تھا. میز پہ رکھی اس کی ننی سی لکڑی کی کشتی خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہی تھی دی। لکڑی کا ڈھکن اس نے ہٹایا تو سیاح رات دکھائی دی وہ باہر نکلی تو خود کو سن باؤ کے سہن میں پایا تاروں بھرا آسمان اور اس نے گردن موڑی نئے ملاقہ میں جدید تراش خراش سے آراستہ تھا باؤ کا گھر وہ جیا کے چبوترے پہ کھڑا بلند آواز میں لوگوں سے مخاطب تھا مگر وہ گردن افسوس سے ہلاتے کھانا کھانے میں ایڈم باہر نکلا تو بالکل دنگ رہ گیا بلا آخر کھل کے مسکرایا پیروں پہ گول گول گھوم گیا وہ جدید ملاقہ ہی تھا وہ جدید گھر ہی تھا وہ تینوں سین کے برامدے میں زمین پہ بیٹھے تھے اور چینی کاضی ان سے ان کی رضامندی لے رہا تھا گواہ بنا ایڈم خالی دل اور خالی نظروں سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا فاتح نے اوپر قدم رکھی اور سیدھا کھڑا ہوا تو ڈھکن خود بخود بند ہو گیا زمین ہو گئی کنویں کا پانی بھر آیا ایسے جیسے وہاں کوئی ڈھکن تھا ہی نہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو وہ دونوں مجسمے کی جگہ کے نیچے زمین میں سامان بھر رہے تھے سنباؤ کے قدیم صحن میں تالیا اور ایڈم تنہا تھے اور ان کے ہاتھ تیز تیز کام کر رہے تھے باندھ فاتح نے صرف برامدے کی طرف دیکھا دیوار پہ لگی گھڑی ساڑھے گیارہ بجا رہی تھی گھڑی پہ تاریخ کی اسکرین سولہ جولائی دکھائی دے رہی وہ مراد کی قید خانے میں مقید سلیب صورت بدھا کھڑا تھا سپاہی اس کو پیٹ رہے تھے اور وہ کرب سے آنکھیں موندے ہوئے تھا تالیہ نے دونوں بازو فضا میں پھیلا دی اور آسمان کی طرف دیکھ کے آنکھیں مون لی جدید ملاقہ کی ٹھنڈی ہوا کے سنہری بالوں میں سرسراتی ہوئی گزر رہی تھی وہ آزاد تھی ایڈم بھاگ کے برامدے میں گیا اور وہاں رکھا ٹی وی آن کیا سکرین پہ نیوز کاسٹر خبریں پڑھ رہا تھا تاریخ وقت خبر کی پٹیاں سب سولہ جولائی تاریخ کا تھا وقت واقعی تھم گیا تھا اور کون کہتا ہے کہ وقت کسی کے لیے نہیں رکتا کبھی کبھی کسی کسی کے لیے کسی کسی زمانے میں وقت تھم بھی جاتا ہے اور تھم کے وہ انتظار کرتا ہے اپنی بھول بھلائیوں میں کھو جانے والے مسافروں کی واپسی کا تاریخ تھی سولہ جولائی دن تھا اعتبار کا سن تھا دو ہزار سولہ اور وقت تھا رات کے ساڑھے گیارہ بجے جب وہ تینوں یکے بعد دیگرے زینے چڑھ کے اوپر آئے تھے سن کا گھر پہلی نظر میں پہچانا نہیں گیا یہ قدیم صحن اور گھر جیسا نہ تھا ہر شے مرمت اور تزئین و آرائش کے بعد نئی بنا دی گئی تھی مصنوعی سی سوائے مجسمے کے وہ چند ایک جگہوں سے ذرا ٹوٹا ہوا تھا مگر یوں لگتا تھا کہ ماہرین بار بار اس کی ریپیئرنگ کرتے تھے کنواں بھی اب مصنوعی سا لگتا تھا کیونکہ وقت خود مصنوعی سا ہو گیا تھا اور ہاں تالیہ نے آنکھیں موندے باہیں پھیلائے فضا کو سونگا کوئی بونا تھی مگر وہ جانتی تھی کہ اس فضا میں سی سیم بھی تھا چھ سو سال گزر گئے اس نے آنکھیں کھولی اور پیروں پہ گول گول گھومی چہرہ خوشی سے دمک رہا پانچ سو ستاون سال سے تالیا ایڈم ٹی وی بند کر کے واپس ذہن کی طرف آیا تو اس کے چہرے پہ بھی الحیع خوشی تھی ساتھی ان دونوں کو دیکھ کے بس ذرا سا مسکرایا وہ نہ کسی چیز کو دیکھ رہا تھا نہ فضا کو سونگھ رہا تھا وہ بس ان دونوں کو دیکھ رہا تھا دھیرے دھیرے تالیا کو باہر شور سنائی دینے لگا بہت سی آواتیں بے ہنگم موسیقی گاڑیوں کے ہارن ہر طرح کی بولیا. اس کے تاثرات بدلے. فکر مندر سے بند دروازے کو دیکھا یہ شور کیوں ہے اتنا یہ है ہزار سولہ ہے چیتالیہ یہاں ہمیشہ ہی اتنا شور تھا آپ قدیم زمانے کی خاموشی کی عادی ہو گئی تھی پھر اس نے فاتح کی طرف دیکھا سر آپ نے تو آج کیل واپس جانا تھا اسے سب یاد تھا بلکہ آپ جا رہے تھے تو میں نے آپ کو روکا تھا نہیں میں آج رات ادھر ہی رہوں گا میں تھکا ہوا فاتے نے اس کی طرف دیکھے بغیر جواب دیا تو ایڈم لمحے بھر کو خاموش ہو گیا تالیہ نے شور کے باعث جھرجھری سی لی کیا کیل میں ہمیشہ اتنا شور تھا اس انسان کو کیا ہو گیا ہے کیا سے کیا بنتا جا رہا ہے اسی اصنا میں باہر پولیس کے سائرن سنائی دیے تالیہ چونکی کیا میرے کان بج رہے ہیں نہیں ایڈم نے جانے سے پہلے پولیس کو بلایا تھا تمہیں گرفتار کروانے فاتے نے گہری سانسی اور دروازے کی طرف بڑھا میرا نہیں خیال اب ایڈم تمہیں گرفتار کروانا چاہے گا اس لیے میں ذرا ان کو فارغ کرتا ہوں تم لوگ اندر ہی رہو ایڈم ساتھ آنے لگا تو اس نے سختی سے منع کیا ایڈم رک گیا اسے ذرا خفت ہوئی ایڈم مجھے گرفتار کروانے کا سوچے تو صحیح تالیہ نے کمر پہ دونوں ہاتھ رکھ کے گورا اسے ایڈم جواب میں کچھ تکھا سا کہنے لگا پھر مجسمے کی قدموں تلے زمین کو دیکھا دونوں کی نظریں ملی ایڈم کی رج ابھی کافی وقت ہے ہمارے پاس وہ مسکرا کے سرگوشی نے بولی فاتح پولیس والوں سے معذرت کر کے واپس آیا تو اتنا ہی سنجیدہ لگ رہا تھا سیدھا برامدے کی طرف چلا گیا وہاں میز پہ لکھنے کا سامان رکھا تھا اس نے نوٹ پیڈ اٹھایا اور قلم کھولا میز پہ جھک کے کھڑے سرسریسا پوچھا ایڈم تمہارا ای میل ایڈریس کیا ہے ایک دم مخاطب کیے جانے پہ ایڈم ہمارے موبائلس تو جنگل میں چار ماہ پہلے ناکارہ ہو گئے تھے نا تم سے ابھی رابطہ تو ای میل پہ ہی ہوگا جی جی سر لکھیں وہ جلدی سے بتانے لگا اور میرا ای میل ہے وہ بھی کہنے لگی تو فاتح قلم بند کر کے سیدھا ہوا اس کی ضرورت نہیں تم لوگ اب جاؤ وہ سنجیدہ تھا اور اس کے احساب بالکل پرسکون تھے۔ آنکھیں بے تاثر تھیں برآمدے میں روشنی تھی اور وہ روشنی میں کھڑا تھا دونوں پہلوؤں پہ ہاتھ جمائے وہ اب ان کو یوں منتظر سا دیکھ رہا تھا جیسے کہہ رہا ہو اب جاؤ میں تھکا ہوا ہوں جی بالکل آپ آرام کریں ہم اپنے اپنے گھروں کو جاتے ہیں وہ سمجھنے والے انداز میں بولی شکریہ فاتح نے سر کو خم دیا وہ اسی کو دیکھ رہا تھا نگاہیں بے تاثر تھیں ایڈم نے سلام کیا فاتح نے اسے نہیں دیکھا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا وہ بھی مڑنے لگی تو وہ بولا تالیہ وہ ٹھہری اور مڑ کے سیاہ آنکھوں میں سنجیدگی لیے اسے دیکھا جی فاتح چند قدم چل کے اس کے سامنے آ کھڑا ہوا وہ اس کی گردن میں پہنی سنہری چابی صاف دیکھ سکتی تھی وہ چمک رہی تھی میں صبح ہونے سے پہلے پیپر اس ایڈم کو بھیج دوں گا کوئی ثبوت ہونا چاہیے نا رشتہ توڑنے کا تم آزاد ہوگی اپنی زندگی اپنے اصل کے ساتھ گزار اور اتنا سچ بولنا کہ تمہاری ہر بات پہ لوگ آنکھیں بند کر کے یقین کرنے لگ جائیں ٹھیک ہے ناتالیہ وہ اس رات کی طرح نرمی سے نہیں سمجھا رہا تھا بس بے تاثر انداز تھا اس کا اس کا ماتھا जो کیا کچھ ہے جو آپ مجھ سے چھپا رہے ہیں میں جو کہہ رہا ہوں اس کو سنو یاد رکھو جو تم نے سیکھا ہے اس کو تم نہیں بھلاؤ گی تم اپنی زندگی نئے طریقے سے شروع کرو تم وہ عورت بنو گی جس کو اپنی ذات کی تکمیل کے لیے کسی دوسرے انسان کی ضرورت نہیں ہوتی تالیہ بنت مراد اس نے دھیرے سے اس کے دونوں ہاتھ تھامے اور ان کو اکٹھا کر کے سامنے کیا وہ شل رہ گئی میں کہنا چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ رہو مجھے تمہاری اور تمہیں میری ضرورت ہے لیکن مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے یہ خود ہوگی میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے آزادی کے بعد امریکہ چلی جاؤ اور ایک اچھی زندگی گزارو اس کے ہاتھ پاتے کے ہاتھوں میں تھے اور وہ دم سادے اس کو دیکھ رہی تھی کیا آپ مجھے یاد کریں گے اس کی آنکھیں یوں ہی بھیگنے لگی مجھ سے ایک وعدہ کرو تم کبھی بھی واپس قدیم علاقہ میں جانے کی کوشش نہیں کرو گی میں پاگل ہوں جو واپس جاؤں گی چاہے کچھ بھی ہو جائے تم واپس نہیں جاؤ گی تم یہاں سے دور چل جانا تم ہماری اس دنیا میں شہزادیوں کی طرح رہنا لیکن کبھی قدیم ملاقہ کی شہزادی بننے کا مت سوچنا کسی کے لیے نہیں وان فاتح کے لیے بھی نہیں اس کی بھیگی آنکھیں فاتح کے بے تاثر مگر تکان زدہ چہرے پہ جمی تھی آپ کو کیوں لگتا ہے میں واپس جانے کا سوچوں گی تم کبھی اس چابی کو دوبارہ نہیں ڈھونڈو گی بھلے جتنی شدت سے تمہارے اندر واپسی کی تڑپ اٹھے تم تالیہ تم واپس نہیں جاؤ گی وہ اس सवाल کسی سوال کا جواب نہیں دے رہا تھا آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں جیسے آپ مجھے چھوڑ کے کہیں دور جا رہے धीरे فاتح نے دھیرے سے اس کے ہاتھ چھوڑ जा میں کہیں نہیں جا رہا میں کیل میں ہی رہوں گا میں خود غرض آدمی ہوں تالیا وان فاتح کو صرف وان فاتے سے محبت ہے الیکشن کا سال شروع ہونے والا ہے میرے خواب اور میرے عزائن کی تکمیل کا سال ہے یہ مجھے بہت کام کرنا ہے اس سال میں اپنے سفر میں کھو جاؤں گا اور میں تمہیں یاد نہیں کر پاؤں گا لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم میری ان باتوں کو کبھی نہ بھلاؤ میں بھلا بھی نہیں سکتی اس نے ایسے بات میں سر ہلایا آنسو پھسل کے گال پہ لڑکا پھر دروازے کو دیکھا اس کی پار ایڈم رکا کھڑا تھا وہ واپس جانے کو فاتح ایڈم کا خیال رکھنا قدیم ملاقہ میں اس کا دل ٹوٹا تھا کوشش کرنا کہ کی کیل میں آ وہ اپنے دل اور ذات دونوں کو جوڑنا سیکھ لے تالیہ نے بس سر ہلا دیا وہ نہیں مڑی اسے پتھر نہیں بننا تھا باہر کھڑے ایڈم کو ان الفاظ نے سن کر دیا تھا اس نے بے اختیار دل کے ہاتھ رکھا تو فاتح جانتا تھا سنو تمہارا دل کیوں ٹوٹا ملاقہ میں وہ باہر نکلتے ہی اس پہ گرجی ساتھ ہی گیلی آنکھیں رگڑ کے صاف کی میرے دل کو چھوڑیں اپنے کی فکر کریں جب وہ اپنے بیوی بچوں کے لیے آپ کو چھوڑیں گے تو آپ کا دل بھی ٹوٹے گا وہ جل کے بولا اور قدم بڑھا دیا میرا دل تو مجسمے تلے دفن ہے شاہی مورخ میرا خزانہ میرا مستقبل وہ پھر سے خوشگوار موڈ میں آ گئی تھی جیسے بارش کے بعد سارا منظر صاف ہو جاتا ہے باہر سڑک کے دونوں اعتراف کی دکانیں اور ریسٹورانٹ سبھی تک کھلے تھے شور رش آوازیں سڑک پہ چلتی گاڑیاں وہ باہر آئی تو ایک دم گھبرا گئی دل پہ ہاتھ رکھا یہ کیسی عجیب جگہ ہے سڑک بامشکل پار کی اور جھرجری لے کے ایڈم سے بولی پھر اس ریسٹورانٹ کے سامنے رکی باہر میز کرسی اسی طرح لگی تھی اور اس پہ ہاٹ چاکلیٹ رکھا تھا बिल उसने अदा नहीं किया था इसलिए वेटर ने हॉट चॉकलेट नहीं उठाया था वो अभी तक ताज़ा था यह उसने ऑर्डर किया था आधा घंटा पहले या फिर चार माह पहले वक्त के सारे हिसाब किताब उल्टे हो गए थे वो उदासी से मुस्कुरा दी और आगे बढ़ गई उसकी कार वहीं खड़ी थी सुनो तुम मेरे साथ आना बस से मत जाना मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगी फराह दिली से पेशकश की میں اس ہلیے اور اس گندے میلے چہرے کے ساتھ برف میں جابی نہیں رہا وہ رکا وہ کار کے قریب آئی تو یاد آیا چابی چابی کہاں گئی پرس کہاں گیا شاید ساتھ لے گئی تھی وہ تو جنگل میں کھو گئی تھی جب ان کو قیدی بنا کے ان کا سامان ضبط کیا گیا تھا اس نے بے اختیار سر پہ ہاتھ مار اب اتنے لوگوں کے سامنے وہ کار کو کسی اور طریقے سے نہیں کھول سکتی تھی چلو کسی ریسٹورانٹ سے ہاتھ منہ دھو لیتے ہیں اور پھر ٹیکسی کر لیتے ہیں ہمارے پاس پیسے بھی نہیں है بس کا ٹکٹ کیسے خریدیں گے ٹیکسی کو گھر کے پاس اتار کے میں پیسے اندر سے لا دوں گی دو گھنٹے کی टैक्सी ٹیکسی والا بہت پیسے لے گا بے فکر رہو ہم بہت جلد امیر ہونے والے ہیں وہ واقعی بے فکر سے آگے بڑھ گئی آپ کو وان فاتح کا انداز کچھ عجیب سا نہیں لگا وہ ساتھ چلتا الجھا ہوا سا کہہ انہوں نے اپنی بیوی کو سمجھوتا دے کر ایک شہزادی سے نکاح کیا ہے وہ اس نکاح کو ختم کرنے تک ڈسٹرب رہیں گے ایڈم سمجھا کرو وہ خود کو مطمئن کر چکی تھی جدید ملاقہ کے بازار میں شہزادی اور مورخ ساتھ چلتے جا رہے تھے ٹیکسی نے ایڈم بن محمد کو اس کے گھر کے باہر اتارا تو اس کے نکلنے سے قبل تالیہ نے تاکید کی تھی صبح اپنی سم نکلوا لینا اور نیا فون لے لینا میں کال کروں گی تمہارا نمبر میرے کلاؤڈ میں محفوظ ہوگا ٹیکسی ڈرائیور, ڈرائیور نے ایک تنقیدی نظر اس پہ ڈالی جو اچھا کہتا دروازہ بند کر رہا تھا اس کا لباس زیادہ عجیب تھا پاجامہ اور قمیض بے دھنگی سے سلی थी और ऊपर بنا आस्तीन کی नीली जैकेट بال بھی کانوں سے نیچے تک آ رہے تھے جیسے کافی دن سے کٹوانے کی سہمت نہ کیون دونوں کے لباس اور جوتے جگہ کانٹے اور مٹی لگی دھو لیے ڈالتے ہوئے وہ پوچھے بنا पूछे رہ سکا پیچھے بیٹھی تالیا نے کھڑکی سے نظر ہٹا کے اس کی پشت کو دیکھا मलाका سے کوئی حادثہ وغیرہ ہو گیا تھا کیا یعنی کار وغیرہ छिन गई ہاں حادثہ ہو گیا تھا مگر شکر ہے جان بچ گئی وہ واپس شیشے کے پاس دیکھنے لگی جگمگاتی آسمان کو چھوتی عمارتیں سڑک کنارے لگے چم چم کرتی بتیاں بھاگتی ٹریفک وہ بس مشہور سی ہو کے کوالا لمپور کی مصروف زندگی کو دیکھ رہی تھی یہ کیسی دنیا تھی جہاں ہر کوئی بھاگ رہا تھا سب کو جلدی تھی کام ختم کرنے کی جلدی نیا کام شروع کرنے کی جلدی کامیاب ہو جانے کی جلدی اچھا بن جانے کی جلدی ہر کام میں جلدی کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں کہ ہر چیز ایک کٹھن عمل سے گزر کے مکمل ہوتی ہے ہر کام میں وقت لگتا ہے اور لگنا بھی چاہیے مگر ان لوگوں کا وقت پہ زور نہیں چلتا یہ اس کو روک نہیں سکتے تو اپنی رفتار تیز کر دینا چاہتے ہیں لیکن شاید وقت کو روکنا ضروری نہیں ہوتا ضروری صرف ایک ایک لمحے کو جی لینا ہے اسے ضائع کیے بغیر اس نے شیشہ گرا دیا اور کیل کی हवा ہوا کو اپنے چہرے سے کھیلنے کی اجازت دے دی پھر آنکھیں مون لی وقت سارے کھیل وقت کے ہی تو تھے کسی کا اس پہ زور نہیں چلتا تھا کیل پہ سترہ جولائی کی صبح تلو ہوئی تو شہر کے سارے پھول مہک مہک اٹھے آج آسمان صاف تھا بارش کا کوئی امکان نہ تھا تالیا نے اپنے کمرے کے پردے ہٹائے تو کھڑکی بے نقاب ہوئی اور ڈھیر ساری روشنی اندر اس نے آنکھیں چندیا لی ایک نئی صبح ایک نئی زندگی ایک مختلف دنیا وہ سادھا ٹراؤزر اور قمیص میں ملبوس کھڑی تھی گیلے بال تولیوں میں لپٹے تھے اس نے جیسے پانی سے اپنے وجود کے ان چار ماہ کے تمام نشان دھو ڈالنے کی کوشش کی تھی چار ماہ میں سر کی جڑوں سے دو انچ جتنے سیاہ بال نکل آئے تھے اور سنہری ڈائی نیچے چلا گیا تھا اس لیے صبح صبح اٹھ کے اس نے اپنے بال واپس نہری رنگ لے پھر خود ہی ان کو ذرا کاٹ کے لمبائی برابر کی تھی ای میل کھول کے یاد کیا کہ جانے سے پہلے کیا مصروفیات رہی تھی اپنے پرانے اسکیڈول کو پھر سے ذہن نشین کیا اسرا کی نیلامی سر پہ آ کھڑی تھی وہاں بھی جانا تھا غرض وہ صبح تک خود کو دو ہزار سولہ کے کیل میں فٹ کر چکی تھی مگر کیا واقعی وہ سیڑھیاں اتر کے نیچے آئی تو سارا گھر نیا نیا سا لگ رہا تھا گو کہ ہر شے وہی تھی مگر احساس نیا تھا ریلنگ کی ٹھنڈی لکڑی پہ ہاتھ گزارتی پین شدہ دیواروں اور جا بجا لگے شیشوں پہ نظریں دوڑاتی اس نے آخری زیوں پہ قدم رکھا تو سامنے سیتے سے دانت بیٹھی تھی میز پہ پلیٹ میں کوئی مرغن ڈش اور فرینچ فرائی سجائے وہ چھری کانٹے سے جھک کے کھانے میں مشغول تھی اسے دیکھ کے ابھی سر اٹھایا ہی تھا کہ تالیاں تیزی سے اس کی طرف بھاگی اور اس کو گلے لگایا او oh, ہریانہ صابری میری موٹی مرغی تم کیسی ہو خوشگوار حیرت کے ساتھ کہتی وہ علیحدہ ہوئی تو دانتے نے اسے یوں دکھا جیسے اس کا دماغ چل گیا ہو پھر سوچ کی گہری سانس کی. کیا چاہیے تمہیں مشکوک نظر اس پہ ڈالی مگر تالیا کا موڈ اتنا اچھا تھا کہ اس نے بس مسکرا کے شانے چکا دی اور اس کی پلیٹ سے آلو کا چپس اٹھا کے منہ میں رکھا بس تمہیں اچانک سے اپنے گھر میں دکھا تو محبت کا اظہار کر ڈالا چاہیے کچھ بھی نہیں اچانک मतलब مطلب میں تو روز ہی ادھر ہوتی ہوں تالیہ نے جواب دیئے بنا چپس اٹھائے پھر محسوس کیا دانتن اس کو غور سے دیکھ رہی ہے وہ ذرا سنبھلی ایسے کیا دیکھ رہی ہو تم کچھ مختلف لگ رہی ہو دانت ذرا الجھی تھی اچھا وہ کیسے اس نے سرسری سے انداز میں بے پرواہی سے کہا تو نے سر جھٹکا تمہارا وزن شاید بڑھنے لگا ہے تالیا گال ذرا پھولے لگ رہے ہیں وہ جو اگلے چپس کی طرف ہاتھ بڑھا رہی تھی رک گئی ہاں میں کھانے بہت لگ گئی ہوں دو دن احتیاط نہ کروں تو تمہارے جیسے ہو جاؤں گی اف جھرجھری لے کر اٹھی اور دانت سے نکاح میں لائے بغیر اوپن کچن کی طرف بڑھ گئی رات میں نے تمہیں اتنی کالز کی تم نے فون نہیں اٹھایا ہاں وہ میرا فون کھو گیا تھا ملاقہ میں وہ چولے تک آئی اور غائب دماغی سے برتنوں کو دیکھا کون سی چیز کہاں رکھی تھی کون سے بٹن سے کون سا برنر چلتا تھا کہوا کیسے بنا مگر کہوا کہاں سے آ گیا اف وہ پہلے کس چیز سے ناشتہ کیا کرتی تھی تم ملاکا کیوں گئی تھی تالیا داتے نے افسوس سے اس کی پشت کو دیکھا تم اس خزانے کا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتی اس ملون چابی کو مکمل کرنے کی کوشش میں نے اس کا پیچھا چھوڑ دیا ہے وہ اس کی طرف گھمی اور کاؤنٹر سے ٹیک لگائے سادگی سے مجھے یقین آ گیا ہے. وہ چابی وہ خزانہ وہ سب ملون ہے میں اب اس کا پیچھا نہیں کروں گی خوش دانتے نے ابرو بھینج کے دیکھا ارے واہ اتنی جلدی مان گئی تو. ہم, اس نے شانے اچکایا اور واپس گھوم گئی دھیرے دھیرے کچن کی ترتیب یاد آتی جا رہی تھی کوئی بات ہے تالیا داتم ذرا چنبے سے اس کو کام کرتے دیکھ رہی تھی کل تک تم دیوانی ہو رہی تھی اس خزانے کے لیے اور آج اف داطن وہ مڑے بغیر برتن پٹخ پٹخ کرتی مصنوعی ناگواری سے بولی ایک تو تمہاری بات مان رہی ہوں اوپر سے یہ انگوٹھی کہاں سے لی دکھاؤ لانا صابری کو اس کے برتن پٹختے ہاتھوں میں وہ انگوٹھی اب نظر آئی ذرا سی جھلک نے اس کی جوہری جیسی آنکھوں کو خیرا کر دیا وہ اٹھی اور تیزی سے لپک کے تالیا کے سامنے آئی پھر اس کا ہاتھ تھام کے بے یقینی سے اس انگوٹھی کو دیکھا سرخ آنسو شکل یاقوت کے گرد ننھے ہیرے لگے تھے انگوٹھی سونے کی تھی اور سونا بھی چوڑا اور بھاری تھا دانتے نے اس کی انگلی سے سراج سے انگوٹھی نکالی اور اوپر کر کے روشنی میں اسے دیکھا میرے خدا یہ تو بہت قیمتی ہے یہ نہیں خریدی ہے کیا تم نے وہ انگشتے بدندا تھی تالیہ نے پہلے کبھی زیور خریدا ہے جو اب خریدے گی لاؤ واپس کرو نروٹے پن سے کہتے ہوئے اس نے انگوٹھی واپس لی اور انگلی میں ڈال دی میں سمجھ گئی داتے نے پہلوؤں پہ ہاتھ رکھے اس کو مشکوک نظروں سے گھورا تو تالیہ نے چونک کے دیکھا کیا دل زور سے دھرکا. تم نے خزانے کا خیال اس لیے ذہن سے نکال دیا ہے کیونکہ تمہیں کسی اور واردات کا موقع مل گیا ہے یہ تم نے کسی کی چرائی ہے نا اور مجھے بتایا تک نہیں جلدی بتاؤ کیا معاملہ ہے تم جانتی ہو کہ جب تک میں خود نہ بتانا چاہوں تو مجھ سے نہیں اگل پا سکتی اس لیے کیوں نہ ہم ابھی بیٹھ کے ناشتہ کریں اچھے دوستوں کی طرح اس نے نرمی سے के کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا تو اس نے شک بھری نظروں سے تالیہ کو دیکھا تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو تالیہ ظاہر ہے میں تم سے کچھ چھپا رہی ہوں لیکن ابھی میں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی ابھی مجھے زیادہ بڑے مسئلے درپیش ہیں او ہاں سمی جیسے داتن سنجیدہ ہوئی سمیع تالیا نے یاد کرنا چاہا سمی کا کیا مسئلہ تھا اور پھر جھماکے سے یاد آیا سمی اس کا سابقہ پیسے مانگ رہا تھا ورنہ وہ وان فاتح اور और کو بتا बता देगा کہ وہ کوئی امیر زادی نہیں ہے بلکہ تلاق آفتا ہے اور وہ ایک دم ہنس پڑی اب یہ ساری باتیں سانوی ہو گئی تھی فاتح کو چار ماہ پہلے جنگل میں اس نے سب بتا دیا تھا اور وہ دونوں اتنا آگے نکل آئے تھے کہ ان باتوں سے فرق نہیں پڑتا تھا के وہ مسکرا کے سر جھٹکتی کہوا پیالی میں ان ڈیرنے لگی کاؤنٹر سے ٹیک لگائے کھڑی دانتن ہنوس خب کی اور ایڈم بن محمد کے چھوٹے سے گھر پہ صبح روشن ہو چکی تھی مرغیاں اپنے دربے میں کٹ रही رہی और اور بلی دھوپ سے چمکتی دیوار پہ سو رہی تھی اندر کچن میں ناشتے کی اشتہار انگیز خوشبو پھیلی تھی گول میز کے گرد محمد بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے اور ایبو چولہے کے سامنے کھڑی تھی سر پہ اسکارف لپیٹے ڈھیلے ڈھالے باجوک رنگ میں ملبوس واسطین اوپر چڑھائے کام میں مصروف मोहम्मद साहब ने चौंक के एकदम पूछा तो ऐबो पलटे और सादगी से उनको देख के बोली कल अचानक से मलाकर चला गया था रात देर से वापस आया मैं खाना गरम करने उठी मगर कमरे में चला गया और अंदर से आवाज लगा दी कि थका हुआ है सोना चाहता है मैंने भी तंग नहीं किया और अब अब सुबह सवेरे जब मैं बाथरूम में थी तो बाहर जाने की आवाज आई थी लो आ गया اسی اسنا میں رہداری کا دروازہ کھلا تو ایبو نے گہری سانس لی ایڈم ناشتہ لگ گیا ہے ادھر آ جاؤ. ساتھی آواز دی محمد صاحب اخبار پڑھتے ہوئے چائے پیتے رہے دفتر ایڈم اندر داخل ہوا اور سلام کہہ کے نظریں ملائے بغیر کرسی کھینچی ایبو نے اس کے لیے فرائی رائس چیٹ میں نکالی اور میز تک آئی تو لمحے بھر کو دھک سے رہ گئی یا ایڈم یہ بالوں کا کیا کیا محمد صاحب نے بھی چونک کے اسے دیکھا وہ سادہ ٹی شرٹ اور پینٹ میں ملبوس تھا چہرہ سنجیدہ تھا اور بال بال, بال, بال, بال بالکل چھوٹے کٹوا لیے تھے کل سے پہلے جتنے بال تھے اس سے بھی کافی چھوٹے یوں ہی ماں گرمی بڑھ گئی ہے تو سوچا بال کٹوا لوں وہ مسکرا کے تازہ دم سا بولا چلو اچھا کیا بال کٹوانے سے تمہاری رنگت کتنی صاف نکل آئی ہے محمد صاحب نے بھی ایک دائیدی نظر اس پہ ڈالی اور اخبار کی طرف متوجہ ہو گئے ایڈم نے بس سعادت مندی سے سر ہلایا بس ماں صرف بالوں کی وجہ سے لگ رہا ہے ورنہ رنگت تو ایسی ہی تھی پہلے بھی نظریں چرا کے پلیٹ اپنی طرف کھسکائی ناسی لیما کی خوشبو بھوک بڑھا رہی تھی چاولوں کے ساتھ مونگ پھلی کا سالن اس نے ایک چمچ منہ میں ڈالا تو ماں کے ہاتھ کا ذائقہ یاد آیا ساتھ ہی قدیم ملاقہ کے سارے کھانے گراس اوپر سے محل کے لواز تک ایک فلم سی چل گئی فاتح صاحب سے جو بات کرنے گئی تھی وہ کر لی وہ نوالا نکلتے ہوئے یاد کیا ہاں جی وہ کر لی کون بات محمد صاحب نے اخبار سے نظر ہٹائے بغیر پوچھا تو ایبو سامنے والی کرسی کھینچتے ہوئے بولی کل جلدی میں جب نکلا تو کہہ رہا تھا کہ وہ جو میرزادی فاتح صاحب کے خاندان کو ٹکرائی ہے اس کی اصلیت کھولنے جا رہا ہے وہ شاید کوئی مجرمانہ عزائم رکھتی تھی وہ ایسے لوگوں کو ضرور بے نقاب کرنا چاہیے تم نے اچھا کیا ایجم نے زور سے گلاس میز پہ رکھا وہ, وہ ایسی نہیں ہے مجھے غلط فہمی ہوئی تھی جلدی سے تربیت کی گال گلابی ہو گئے مگر تم خود تو کہہ رہے تھے کہ اس کو تم نے نوکرانی بنے دیکھا تھا اور اب وہ امیر بننے کی اداکاری کر رہی ہے وہ نوکرانی نہیں ہے وہ وہ واقعی اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھا سمجھ لیں ملک کے سب سے اعلیٰ خاندان سے اس کو الفاظ نہیں مل رہے تھے جن سے وہ سچ کے دائرے میں رہ کے اپنا راز محفوظ رکھتے ہوئے جواب دے سکے یا اللہ ایڈم اگر ایسی بات تھی تو اتنے دن سے خود کو پریشان کیوں کر رہے تھے اس کے پیچھے میں چلتا ہوں ابو وہ ہاتھ صاف کرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا مزید بیٹھا رہا تو شاید گھبرا جائے وہ تو اس ڈر سے ماں باپ سے گلے بھی نہ ملا تھا کہ وہ شک میں نہ پڑ جائے نوکری ڈھونڈنے جا رہے ہو سوال پہ وہ ٹھنکا نوکری اس کے پاس نوکری نہ تھی وہ بے روزگار تھا وہ شہانہ وظیفے پہ معمور شاہی مورخ نہ تھا اوہ اسے تو اس دنیا میں نوکری بھی ڈھونڈنی تھی اور اس کی شادی بھی ہونا تھی ایک دم کندھوں پہ بہت سا بو جان گرا جی میں وہ حکلایا پھر باپ کو دکھا پاپا مجھے کچھ پیسے چاہیے تھے موبائل گم گیا ہے تو نیا لینا ہے کیسے گم گیا انہوں نے اخبار رکھی بٹوا نکالتے ہوئے پوچھا ملاقہ میں गया گیا اس نے دھوپ نکلا پیسے لے کر اس کو से سے था گھر سے نکلنا تھا تاکہ وہ سنبھل سکے وہ تو ان سے نظریں تک نہیں ملا پا رہا تھا دو ہزار سولہ کا کیئر پہلے کبھی اتنا مشکل نہیں تھا جتنا آج لگ رہا تھا کیل پہ دوپہر اتری تو پاک کی جھیل دھوپ میں چمکنے لگی اعتراف میں دور دور تک گھاس پھیلا تھا ایک طرف درخت تھے اور سامنے لمبا ٹریک ٹریک کے ساتھ بینچ رکھا تھا جس پہ وہ بیٹھی تھی ہاتھ میں نیا ہارن پکڑ رکھا تھا سیاح لمبی اسکرٹ بلاؤز پہ سرخ منی کوٹ پہنے سنہری بالوں کو کھولے سر پہ ترچھا کر کے سفید ہیڈ پہنے وہ منتظر سی دائیں طرف ٹریک کو دیکھ رہی تھی جب بائیں طرف سے ایڈم چلتا ہوا آیا اور اس کے ساتھ بیٹھا تالیا ڈریس شرٹ پہنے کپ کے بٹن بند کیے چھوٹے چھوٹے بالوں میں وہ سنجیتا سا نظر آتا تھا تم مجھے تعظیم پیش کیے بغیر ہی بیٹھ گئے شہزادی کی تباہ پہ یہ بات ناگوار گزری تھی ایڈم نے جل کے اسے دیکھا آپ غالباً ابھی تک قدیم ملاقہ سے واپس نہیں آئی تنف کر کے بولا تو اس نے گہری سانس لی اور جھیل کو دیکھنے لگی شاید واقعی میں واپس نہیں آئی ذہن ابھی تک اسی جگہ خوشی سے نہیں عادت سے کیل کو دوبارہ سمجھنے میں ذرا وقت لگے گا اس کی بات ایڈم کو بھی اداس کر گئے میں نے تو بال اسی لیے کٹوا لیے تاکہ سب کی نظریں بالوں پہ جائیں اور رنگ پہ نہیں مگر ماں نے فورن سے بھانپ کہ میری رنگت اچھی ہو گئی ہے ہاں چھ سو سال پہلے کی خالص خوراک نے ہمیں کافی صحت مند بنا دیا ہے پانچ سو ستاون سال وہ بگڑ کے بولا تالیا نے پہلے اسے گورا پھر اس کے دائیں ہاتھ کو لیکن پھر ضبط کے گھون بھر کے رہ گئی کبھی کبھی سچ بولنا کتنا مشکل ہوتا ہے چیتالیہ میں چاہ کے بھی ماما اور باپا کو نہیں بتا پایا کہ میں کل ایک رات میں کتنے زمانوں کا سفر کرایا میں بھی داتم کو کچھ نہیں بتا پائی کوئی ہمارا یقین نہیں کرے گا ایڈم آپ تو شاید اتنے رازوں کے ساتھ رہ سکتی ہیں مگر میرے لیے چھپانا مشکل ہے اس कुछ کچھ وقت گھر سے باہر رہوں گا تاکہ جب تک نارمل نہیں ہو جاتا ماں سے کم سے کم سامنا پھر اس نے को سے हम کو دیکھا ہم نارمل ہو جائیں گنا چالیا وہ جواباً اسے دیکھ کے مسکرائے وقت سب سے بڑا مرہم ہے ایڈم وقت بہت کچھ خود ہی ٹھیک کر دیتا ہے وقت ایڈم نے گہری سانس لی تمہاری وان فاتح سے بات ہوئی اسے خیال آیا تو پوچھنے لگی ایڈم نے مجھ سے ان کا نمبر کھو گیا ہے آپ کی طرح کوئی آئی کلاؤڈ اکاؤنٹ تو ہے نہیں مجھ غریب کا جو سارے کانٹیکٹس محفوظ ہوں ای میل بھی نہیں کی انہوں نے میرے پاس تو آپ کا نمبر بھی نہیں تھا شکر مجھ امیر کے سارے کانٹیکٹس محفوظ تھے اسی لیے تمہیں کال کر لی جل کے بولی پھر گہری سانس تھی ان کو کال کی تھی میں نے لیکن ان کا نمبر آف جا رہا ہے امید ہے باخیریت ہوں گے چیتالیہ ایڈم بینچ پہ بیٹھا بیٹھا اس کی طرف گھوما. چہرے پہ الجھن تھی آپ کو نہیں لگتا وان فاتح ہم سے کچھ چھپا رہے ہیں مجھے لگتا ہے وہ ڈسٹرب ہیں انہوں نے اپنی بیوی کو اگر وہ بیوی کی وجہ سے ڈسٹرب ہیں تو اس دن ہوتے جب آپ سے نکاح کیا تھا مگر وہ اس وقت سے ڈسٹرب ہیں جب سے وہ مراد راجا کے ساتھ سن بھاؤ کے گھر آئے تھے یہ آپ کے ولن نما والد نے ضرور کچھ کیا ہے میں بتا رہا ہوں مجھے بھی یہی شک ہے لیکن ایک بات میں نے ان چار ماہ میں سیکھی ہے ایڈم کہ وقت کے ساتھ سچ خود ہی سامنے آ جاتا ہے وقت اور سچ کا لین دین چلتا رہتا ہے وہ مطمئن تھی پتہ نہیں کیا بات ہے مجھ سے تو وہ بات ہی نہیں کر رہے تھے وہ پھر سے خفا ہوا اپنے احساس سے کمتری سے نکل کے جینا سکھو ایڈم اور ہم نے بھی تو ان سے خزانے والی بات چھپائی ہے نا پھر اگر انہوں نے خود چھپا بھی لیا تو ایڈم نے چونک کے بینچ کے دوسرے سرے پہ بیٹھی تیرچے ہیٹ والی لڑکی کو دیکھا ہاں وہ خزانہ وہ کب نکالیں گے ہم وہ تو فاتح صاحب کے گھر میں ہیں تالیہ کے بعد ہمیشہ پلان ہوتا ہے پلان اے بی سب تیار ہے نہ صرف ہم خزانہ نکالیں گے بلکہ اس کو بلیک مارکیٹ میں بیچ کے امیر بھی ہو جائیں گے پھر مجھے کسی نوکری کی ضرورت نہیں ہوگی ایڈم نے سکون کا سانس لیا ہاں اور پھر تم خوب شاندار طریقے سے شادی وہ چونکا ہاں دو ماہ بعد میری شادی ہے مجھے کتنا الزام دیتے تھے کہ تمہاری شادی میری وجہ سے نہیں ہو پائی شکر ہے اب یہ الزام تو نہیں دے سکو گے اگر میری شادی نہ ہوئی تو الزام آپ کے ہی سر ہوگا چیتا گیا وہ زیر لب بولا مگر تالیہ سن نہ سکی وہ پرس اٹھاتے ہوئے کھڑی ہو رہی تھی فاتح صاحب سے ملنے چلتے ہیں کسی دن ان کے ارد لوگ بہت ہوتے ہیں اس لیے یوں منہ اٹھا کے نہیں جا سکتے بلکہ اسے یاد آیا نیلامی پہ چلتے ہیں دونوں وہاں ملاقات ہو جائے گی ان سے اور پھر ہم ان سے پرائیویٹ ملاقات کے لیے وقت مانگ لیں گے پھر وہ ذرا سا ہنسی وہ وان پاتے جن سے ملنے کے لیے ایک دنیا کئی کئی ہفتے پہلے سے اپوائنٹمنٹ لیتی ہے ان کو فوراً ہمیں اپوائنٹمنٹ دینا پڑے گی کیونکہ دنیا والے نہیں جانتے کہ ہم نے ایک زمانے کا سفر ایک ساتھ کیا ہے اس کے انداز پہ ایڈم بھی مسکرا کے اٹھا اچھا تو میں نیلامی میں آپ کا پلس ون بن کے جاؤں گا تالیہ نے گور کے اسے دیکھا مت بھولو کہ میں شہزادی ہوں اور تم وہ کہہ جس کا جس کے دائیں ہاتھ پہ آپ بری نظر رکھنا چھوڑنے تو بہتر ہوگا چالیہ بنتے مراد وہ اعتماد سے کہتا ہوا اس کے مقابل آ کھڑا ہوا یہ دو ہزار سولہ کا کیل ہے اور ہم ایک جمہوری ملک میں رہتے ہیں یہاں سارے شہری برابر ہوتے ہیں میں اور آپ ہم یہاں برابر ہیں آپ یہاں شہزادی نہیں वो बेंच के साथ खड़े थे दाएं हाथ वसी झीले थी जिसका पानी धूप में चमक रहा था तालिया ने धूप के बायस माथे पे हैड सीधा किया और उसकी आंखों में दिख के मुस्कुराई शहजादी ना सही मैं मुल्क के अगले वजीर आजम की बीवी जरूर हूं एडम तुम्हारी फर्स्ट लेडी चाहे थोड़े दिन के लिए ही सही एडम पर घड़ों पानी गिर गया दिल डूब के उभरा मैं चाहूंगा आप हमेशा फर्स्ट लेडी रहे اور یہ مقام وہ آپ سے کبھی واپس نہ لیں ارے چھوڑو ایڈم میں ایسے خواب نہیں دیکھتی بس ہم ساری عمر دوست رہے اسے زیادہ مجھے کچھ نہیں چاہیے بھلے وہ کل ہی مجھے چھوڑ دیں پھر رخ موڑ لیا آنکھوں میں تکلیف سی ابھری تھی وہ اگر تمہیں میرے لیے کوئی پیپر ای کریں تو مجھے بتا دینا ہیڈ درست کرتی بیگ گندھے پہ لٹکاتی وہ ٹریک کی طرف بڑھ گئی ایڈم اداسی سے اسے جاتے دکھتا رہا نیلامی کی تقریب اسرا اور فاتح کی رہائش کا منعقد ہوئی تھی سنہری اور سفید رنگ سے سارے میں آرائش کی گئی تھی لان میں کرسیاں دو کی سے جائی گئی تھی اور درمیان میں گزرنے کا راستہ تھا دوسری طرف بوفے ٹیبلز لگی تھی جگہ جگہ سجے سفید اور سنہری پھولوں کے گلدستے تقریب کو ایک باوقار رنگ دے رہے تھے تقریب کا بھی آغاز ہوا تھا بہت سے مہمان آ چکے تھے مگر بہت سونے آنا تھا ڈرنک سرو کی جا رہی تھی اور لوگ ٹولوں کی صورت لون میں پھیلے خوش کپیوں میں مصروف تھے اسرا لون کے دھانے پہ بچھے سرخ کارپیٹ پہ استقبالی انداز میں کھڑی مہمانوں کو خوش آمدید کہہ رہی تھی ساتھ موجود ملازمائے ہر آنے والے کو رستہ دکھاتی اسرا کے ساتھ اس کا بیٹا سکندر کھڑا تھا گیارہ سال کا لڑکا سوٹ اور ٹائی پہنے بڑا بڑا لگ رہا تھا ماں کی طرح وہ بھی مہمانوں کا استقبال کر رہا تھا تالیا اور ایڈم جب کار سے اتر کے کھلے گیٹ سے اندر آئے تو سرخ کارپیٹ کے سرے پہ کھڑی اسرا نے دور سے ان کو دیکھ لیا تھا مسکرا کے وہ چند قدم آگے آئی بالوں کو نفاست سے جوڑے میں باندھے موتیوں کی لڑی گردن میں پہننے وہ سفید اور سنہری باجوک رنگ میں ملکوز تھی اور سنہری اسٹول کندھے پہ پن سے جما رکھا تھا میک اپ سے سجی बहुत وہ بہت دلکش لگ رہی تھی جیسے جیسے وہ قدم اس کی طرف بڑھا رہی تھی تالیا اسرا نہیں جانتی کہ فاتح اور میں نے پھر اس نے سر جھٹکا اور مسکرا کے آگے بڑھ گئی اسرا اس سے گال سے گال تک لا کے گلے ملی پھر علیحدہ ہو کے ستائشی نظروں سے اسے دیکھا تم بہت اچھی لگ رہی ہو تالیہ تمہارے آنے سے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے تالیا جواباً بد وقت مسکرائی اس نے سنہری رنگ کی انڈین ساڑی باندھ رکھی تھی جس کے آستین کلائی سے ذرا پیچھے تک ختم ہوتے تھے سنہری بالوں کو گھنگھرے کر کے چہرے کے ایک طرف ڈالے وہ قدیم ملاقہ سے لائے گئے ٹاپس اور ہیرے کا لاکٹ پہنے ہوئی تھی اسرا کی نظر اس کے سجے سبرے چہرے سے ہوتی ہوئی زیور پہ جا ٹہری لیکن مزید تعریف کرنا اس کی شان کے خلاف تھا بس مسکراہ کے ساتھ کھڑے نوجوان کو دیکھا تو چونکی وہ سیاہ کوٹ پینٹ اور سفید شرٹ میں ملبوس کٹے ہوئے بالوں والا قدرے غیر آرام دہ نظر آتا ایڈم ایڈم اس نے ابر से تعجب سے اٹھائے ایڈم سے آپ کی طرف ملاقات ہوئی تو اس نے بتایا کہ اس کی جاب ختم ہو گئی ہے اب میں اس کو اپنے ساتھ رکھتی ہوں تاکہ اس کی جاب کا بندوبست کر سکوں ہم اچھے دوست بن گئے ہیں اس لیے میں نے اچھا کیا تم اس کو لے آئی اچھا لگا تمہیں دیکھ کے ایڈم اسرا جبرن مسکرائی اگر اسے اچھا نہیں بھی لگا تھا تو اس نے ظاہر نہیں کیا اسرا دوسرے مہمانوں کی طرف متوجہ ہو گئی وہ دونوں تو اسرا نے مجھے وقت سے پہلے نوکری سے نکال دیا تھا تاکہ میں فاتح صاحب کے سامنے ان کا نہ پھول دوں کہ اس روز کی کار میں واپس کرنے گیا تھا۔ انہوں نے فاتح صاحب کو بتایا تھا کہ آپ نے فائل چرا لی مگر اسرا کی سازشیں ناکام ہوئی کیونکہ ہم وان فاتح کو جنگل میں ساری حقیقت بتا چکے ہیں امید ہے اب تک فاتح صاحب نے گھائل غزال کو بھی نیلامی سے ہٹا دیا ہوگا کیونکہ وہ نقلی ہے اس کو بکوا کے اسرا اور فاتح کو بدنام کرنا چاہتا ہے تالیہ بظاہر مسکراہ کے اطراف میں دیکھتی زیرے لب کہہ رہی تھی وہ دونوں لان کے سرے پہ کھڑے تھے اور اس کی نظریں مسلسل کسی کو تلاش کر رہی تھی وہ رہی آپ کی بنائی گئی پینٹنگ ایڈم نے نیلامی کی کرسیوں کے سامنے اسٹیج پہ رکھے اسرا کے پورٹریٹ کی طرف اشارہ کیا تو وہ چونکی وہ خوبصورت پورٹریٹ اپنے سارے وقار کے ساتھ آویزاں ہر ایک کی توجہ کھینچ رہا تھا اسے بے اختیار کچھ یاد آیا قدیم ملاقہ کا محل سبزہ زار پہ بنی لکڑی کی کینوپی اس پہ براجمان ملکہ یان صوفی اور سامنے بیٹھی شہزادی اس کو ایک پورٹریٹ دکھا رہی تھی ملکہ کی تصویر تالیہ نے سر جھٹکا یہ قدیم ملاقہ بار بار کیوں یاد آ جاتا تھا اور وہ رہے مان فاتح کدھر اس نے بے قراری سے ایڈم کے اشارے کے تعاقب میں دکھا قدرے فاصلے پہ ایک پھولوں سے سجا ستون تھا اور اس کے ساتھ فاتح کھڑا تھا اشر اور اس کا باڈی مین عبداللہ بھی ساتھ کھڑے تھے تینوں کے ہاتھوں میں گلاسز تھے اور وہ کسی بارے میں بات کر رہے تھے تالیا کی مسکراہٹ گھیری ہو گئی وہ سیاہ کوٹ کے اندر سفید شرٹ پہنے ہوئے تھے شیو بنائے بال دائیں طرف کو جمائے وہ مسکراتے ہوئے کچھ کہہ رہا تھا اضلی پرسکون انداز ازلی شہانہ مسکراہٹ گلاس پکڑے ہاتھ پہ بینڈیج لگا تھا چہرے کے زخم مند مل تھے البتہ کن پہ مدھم سا کٹ یہاں سے بھی نظر آ رہا تھا وہ ایڈم کو یکسر بھلائے کسی خواب کسی کیفیت میں اس کی طرف بڑی سنہری ساری سنبھالتے وہ گھاس پہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا رہی تھی وہ جدید کیر میں یوں پہلی دفعہ ملیں گے اتنے لوگوں کے درمیان وہ اسے دیکھ کے مسکرائے گا یا بعد میں ملنے کا کوئی اشارہ کرے گا یا کوئی معنی خیز بات مسکرا کے کہے گا جس کا مطلب صرف وہ دونوں جانتے تھے. وہ قدم اٹھا رہی تھی اس پارٹی میں موجود یہ تمام بات طاقتور لوگ نہیں جانتے کہ وہ دونوں کس دنیا کے ساتھ ہی تھی. وہ قریب آ رہی تھی جب کوئی صاحب آیا اور فاتح سے ہاتھ ملایا اس نے گرم جوشی سے ہاتھ تھاما تو ان کی نظر اس کی پٹی زدہ ہاتھ پہ گئی پھر کن پٹی کے زخم پہ او آپ ٹھیک ہے سر یہ کیا ہوا ارے یہ کچھ نہیں ہے اس نے مسکراتے ہوئے شانی اچکائے اجتناب نے تالیہ کو نہیں دیکھا تھا وہ ان صاحب کو گرم جوشی سے ملتا انہیں لیے آگے بڑھ گیا تو پل بھر کے لیے فاتح اور باڈی مین عبداللہ تنہا رہ گئے وہ قریب آ چکی تھی مسکرا کے ذرا سا کھنکاری شام بخیر تماخو وان فاتح گلاس سے گھون بھر رہا تھا آواز پہ چہرہ موڑا اسے دیکھا اور گلاس نیچے کیا پھر سنجیدگی سے سر کو بس خم دیا آپ کو پینٹنگس کی یہ نیلامی دیکھ کے کبھی خیال آتا ہے فاتح صاحب کے قدیم زمانوں میں انسانوں کی بھی اسی طرح نیلامی ہوا کرتی ہوگی وہ مسکراہٹ دبائے معنی خیزی سے بولی فاتح نے نظریں گھما کے گہرے انداز میں دیکھا پھر مسکرایا یہ مسکراہٹ کافی سرد تھی میرا جواب انکار میں ہے تاشا جی اس کی مسکراہٹ سنٹی نہیں میں تمہیں اپنا گھر نہیں بیچ رہا نہ میں کبھی دوبارہ تمہیں اس گھر میں خوش آمدید کہوں گا اس روز تم اسرا کے ساتھ ملاقہ آ گئی, میں خاموش رہا میری چھٹی اسپوائل ہوئی میں نے برداشت کیا لیکن میں یہ نہیں بھولا کہ تم نے اشر کے لیے اس گھر کی فائل کے ساتھ کیا کیا تھا اس لیے میرا جواب انکار میں ہے اس پاک لہجے میں دو ٹوک کہہ رہا تھا وہ بالکل ٹھہر کے اس کا چہرہ دیکھنے لگی آنکھوں میں اچنپا لیے ابر حیرت سے اکٹھے کیے وہ واقعی نہیں سمجھی تھی سوری فاتح صاحب مگر وہ گھر تبھی عبداللہ کے ہاتھ میں پکڑا فون بجا تو اس نے جھٹ فاتح کو تھما دیا وہ تالیہ کو نظر انداز کر کے فون کان سے لگائے بات کرنے لگا جی جی میں نے نمبر چینج کیا ہے میرا فون کہیں کھو گیا ہے مل نہیں رہا تھا جی مجھے آپ کا پیغام ملا تھا وہ مسکرا کے کسی سے بات کر رہا تھا وہ بنا پلک جھپ کے اس کو دیکھتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگی چلتے چلتے وہ ستون کے پیچھے آ کھڑی اس کا سارا وجود کان بنا ہوا تھا پھولوں سے ڈھکے ستون کے اس طرف کھڑے فاتح نے فون بند کر کے عبداللہ کو تھمایا تو اس نے رازداری سے پوچھا سر مسر اسرا نے کہا تھا یہ آج کی اسپیشل گیسٹ ہیں کیا ان کے کچھ اور عزائم ہیں اس نے نہیں دیکھا تھا کہ تالیاں پیچھے جا کھڑی ہوئی تھی کون یہ تاشا یہ اسرا کی نہیں دوست اشر کے ساتھ انوالوڈ ہے شاید اور میزبانی اسرا نبھا سکتی ہے میں نہیں مجھے اس لڑکی سے شدید ڈس آنے کی وائبز آتی ہے اب تاہٹ سے کندھے جھٹک کے کہتا وہ آگے بڑھ گیا وہ گردن موڑ کے شر سی اس کو جاتے دیکھنے لگی اس کا دل بہت آہستہ آہستہ سے دھڑک رہا تھا آگے بڑھتا فاتح گھاس پہ تنہا کھڑے ایڈم کو دیکھ ایڈم سر سے پیر تک اس کا حلیہ دیکھا ایڈم بھی خوش دلی سے مسکرا کے اپنا بڑھا کیسے ہیں آپ سر اس کا چہرہ دمکنے لگا بس رسمن مسکر آ کے کہتا وہ آگے بڑھنے لگا پھر ایڈم کو دیکھا اس روز میں تمہاری بات نہیں سن سکا تھا شاید تم کیا کہنے آئے تھے میں سر کس روز ایڈم کو فوری یاد نہیں آیا جب میں मैं سے جا जा रहा था तो نے मुझे रोका था تم کچھ کہنا چاہ رہے تھے وہ جیسے آگے جانا چاہتا تھا مگر مشکل سے چند لمحوں کے لیے بات کرنے رکا تھا ایڈم آپ سے بات کرنے چھٹی والے دن ملاقہ تک چلا گیا عبداللہ نے ایک جلن بھری نظر ایڈم پہ ڈالی سر میں ایڈم کی مسکراہٹ غائب ہو گئی وہ ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھنے لگا آپ نے میری بات سن لی تھی سر اچھا مجھے لگا شاید وہ بات درمیان میں رہ گئی عجیب تکان بھرا ویکینڈ تھا یہ وان فاتح بن رام سے یہ کہہ کے گلاس تھامے سر جھٹکتا آگے بڑھ گیا چند ہی لمحوں میں دوسرے کئی مہمان اس کی طرف جانے لگے وہ جہاں جاتا تھا وہاں محفل لگ جاتی تھی صرف دو لوگ تھے جو بالکل شل تھے اپنی اپنی جگہ حیران ایڈم دفتن تالیہ اس کے قریب چلتی آئی اس کے ہاتھ میں ایک کار تھا یہ وان فاتح کو کیا ہوا ہے جے تالیہ شاید وہ لوگوں کے سامنے ہمیں پہچان کے کسی شک میں نہیں ڈالنا چاہتے ایڈم یہ دیکھو اس نے کارڈ اس کے سامنے کیا تو اس کا چہرہ سفید پڑ رہا تھا غائل غزال نیلامی پہ موجود ہے اے؟ وان فاتح نے اس کو ہٹوایا نہیں وہ دنگ رہ گیا ایڈم اس کی آنکھیں بھیگنے لگی اپنا ای میل دیکھو انہوں نے تمہیں ای میل کی ہوگی او ہاں میں نے تو اس روز سے ای میل نہیں دیکھی نیا فون ہے نا میں بھول گیا اس نے جلدی سے فون نکالا اور الجھے الجے انداز میں سکرین پہ بٹن دبائے وہ اس کے ساتھ آ کھڑی ہوئی ارد گرد ٹہلتے مہمانوں سے بے نیاز ان دونوں کی نظریں سکرین پہ جمی تھیں وان فاتح کے نام سے میل سامنے پڑی تھی یاد صبح کی تاریخ میں موصول ہوئی تھی ایڈم نے دھڑکتے دل سے اس کو دبایا ایک طویل پیغام کھل گیا بے قرار آنکھوں نے پڑھنا شروع کیا ڈیئر ایڈم جس وقت یہ ای میل لکھ رہا ہوں رات کے پونے بارہ بجے ہیں اور تاریخ سولہ جولائی ہے تم دونوں ابھی ابھی میرے گھر سے نکلے ہو بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ وانگلی کے گھر سے وہ گھر جہاں ہم نے خود کو کھو کے دوبارہ پایا ہے میں اس ای کو اپنے ای میل اکاؤنٹ کے بجائے ایک ویب سائٹ سے بھیج رہا ہوں اور اس کو اسکیجول کر رہا ہوں تاکہ یہ تمہیں تین دن بعد ملے شکر کہ سکندر نے مجھے یہ کام کیونکہ اگر ابھی یہ ای میل تمہیں ملی اور تم نے دیکھ لی تو تم دونوں واپس آ جاؤ گے اور جو ہونے جا رہا ہے اس کو روکنے کی کوشش کرو گے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور اپنے ای میل سے اس لیے نہیں بھیج رہا تاکہ تم اس کا جواب نہ دے سکو اور مجھے کبھی یہ ای میل دوبارہ اپنے اکاؤنٹ میں واپس نہ ملے میں اتنے دن سے تمہیں نظر انداز اس لیے نہیں کر رہا تھا کہ تم سے بات نہیں کرنی تھی بلکہ اس لیے کہ تم ہی سے تو بات کرنی تھی تمہارا اور میرا تعلق اس سے مختلف ہے جو تالیہ اور میرا تھا میں نے الودائی لمحات میں تمہیں کوئی نصیحت اس لیے نہیں کی کیونکہ تم تجربے سے سیکھنے کے عادی ہو امید ہے تالیہ تمہارا خیال رکھے گی اور تم اس کا مجھے یہ ای میل لکھنے کی نوبت اس لیے پیش آئی کیونکہ ہمارے سارے مطالبے ماننے کے لیے مراد راجا نے میرے سامنے ایک شرط رکھی تھی اور میں نے وہ شرط مان لی تھی اس لیے کیونکہ میں نے تم لوگوں سے صرف واپس لے جانے کا وعدہ کیا تھا اس کے بعد کے ساتھ کا نہیں مراد راجہ اروان فاتح میس پہ آمنے سامنے بیٹھے تھے درمیان میں موم بتی جل رہی تھی اور مراد کرسی سنبھالے آگے ہو کے اس کی آنکھوں میں دیکھتا مسکرا رہا تھا فاتح نے ابرو بھینچے سنجیدگی سے پوچھا کیا شرط ہے تمہاری جواباً مراد نے حکے کا کش بھرا اور منہ سے دھواں چھوڑا مرغولی سے بن کے اوپر فضا میں اٹھنے کی پھر وہ کھلے دل سے مسکرایا وہ دروازہ تم نے کھولا تھا نا چابی تم نے جوڑی تھی نا ہاں نہیں جوڑنی چاہیے تھی تم نے یہ کر کے چابی کا چکر خراب کر دیا ہے کام کی بات پہ آؤ راجا لمبی کہانیاں مت سناؤ راجا نے ہوکا پرے دھکیلا اور گویا ہوا میری شرط صرف یہ ہے کہ دروازہ اب بھی تم ہی کھولو گے اور اس چکر کو مکمل کر دو گے مگر پہلے تمہیں یہ چابی اس بوتل سے نکال کے جونی ہوگی اور اس سے بھی پہلے تمہیں یہ مشروب پینا ہوگا فاتح نے ایک گہری نظر بوتل پہ ڈالی جو بے رنگ مائع سے بھری تھی سکہ اور دلی پینڈے میں پڑے تھے اور اس سے کیا ہوگا مشکوک انداز میں مراد کو دیکھا جب دروازہ کھولنے کے بعد چابی ٹوٹے گی تو وہ لمحہ امر ہو جائے گا اور کفارہ پورا ہو جائے گا کس چیز کا کفارہ؟ چابی کا چکر خراب کرنے کا کفالا کیا تم اب بھی نہیں سمجھے چلو دیکھو وہ نرمی سے سمجھانے لگا اور فاتح تنے ہوئے احساب کے ساتھ اسے دیکھے گیا تمہیں وہ لمحہ یاد ہے جب تم نے چابی جوڑی تھی ہاں میں اپنی گاڑی میں میں اپنی سواری میں بیٹھا تھا اور میرا دوست میرے پاس وہ چابی لے کر آیا تھا اور میں نے دونوں ٹکڑوں کو جوڑ دیا تھا پھر وہ بھی ایک امر لمحہ تھا اس لمحے سے لے کر اس چابی کے دوبارہ ٹوٹنے تک کا وقت تمہارا کفارہ ہوگا اور وہ وقت تمہارے ذہن سے محب ہو جائے گا فاتح پیچھے کو ہوا اور بے اختیار ابرو اٹھایا تمہارا مطلب ہے کہ یہ سارا وقت جو میں نے قدیم علاقہ میں گزارا ہے میں اسے بھول جاؤں گا میرا مطلب یہ ہے کہ چابی خود جوڑنے کے بعد کا جتنا وقت تم نے گزارا ہے وہ ہمارے اصول کے مطابق ایک ناجائز وقت تھا اس کا کفارہ صرف یہی ہے کہ جو بھی دوبارہ اس چابی کو جوڑ کے دروازہ کھولے گا چابی کے ٹوٹنے کے بعد وہ اس ناجائز وقت کو بھلا دے گا یہ چابی ایک شخص کے لیے تھی یہ تالیہ کے لیے تھی تم نے اس کو جوڑ کے غلط کیا اور یہی تمہارا کفارہ ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے اس نے ناگواری سے بھمیں بھیجی کوئی راستہ بھی ہوگا وقت میں واپس جانے کے لیے فاتح بن رامسل وہ ہتھیلیاں میز پہ جمائے مزید آگے ہوا اور سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا تم میری بیٹی سے شادی کرو گے میرے محل کے باہر لوگوں کو بٹھا دو گے مجھے سلطان کے سامنے رسوا کرو گے تو تمہارا خیال ہے کہ میں تمہیں دوسرے رستے دکھاؤں گا نہیں اگر تمہیں واپس جانا ہے تو اس کا ایک یہی رستہ ہے ورنہ میں بغاوت کر دوں گا سلطان کو مار دوں گا اور پھر مجھے کسی چھپے ہوئے نکاح کا ڈر نہیں ہوگا کمرے میں گہرا سکفت چھا گیا فاتح کا ذہن ان الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا اور میرے سب بھول جانے سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا اب کے موراد معنی خیز انداز میں مسکرایا تالیا واپس آ جائے گی فاتح کے ماتھے پہ بل گہرے ہوئے تالیہ کبھی واپس نہیں آئے گی تم میری بیٹی کو نہیں جانتے میں اسے جانتا ہوں اس نے چار ماہ ایک محل میں حکومت کی ہے تمہیں کیا لگتا ہے واپس جا کے عام سی زندگی گزار لیں گی نہیں فاتح طاقت میں بڑی کشش ہوتی ہے حکمرانی ایک نشہ ہے جس کی طرف روح نکلنے کے ساتھ ہی جاتی ہے اس سے پہلے نہیں اس نے طاقت کے پیالے کو چکھ لیا ہے وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکے اچھا اور میں سب بھول جاؤں گا تو وہ مجھ سے مایوس ہو کے تمہارے پاس آ جائے گی ایسا ہی ہوگا کیونکہ تم نے خود کہا تھا میری بیٹی کی موت ہمارے اسی زمانے میں لکھی ہے समंदरी सफर पे वो समंदरी सफर अभी आना है है ना, उसने जवाब नहीं दिया बस जब से उसको घूरता रहा और अगर मैं ये ना मानू तो अगर मेरी जगह तालिया दरवाजा खोले तो, तो वो इस अमर लम्हे से लेकर चाबी के दोबारा टूटने तक का सारा वक्त भूल जाएगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं यानी जो भी दरवाजा खोलेगा वो सब भूल जाएगा اور اپنی زندگیوں میں یوں واپس چلا جائے گا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں اس کی آواز میں اس طرح جھلکا ہاں اب یہ تم پہ منحصر ہے کہ تم یہ قربانی خود دیتے ہو یا تالیہ کو آگے کرتے ہو اور تم ہمارے جاتے ہی تالیہ کے منتظر ہوگے مگر تمہارا انتظار انتظار ہی رہے گا مراد جتنے برس انتظار کرو وہ نہیں آئے گی تم بھول رہے ہو کہ وقت یہاں ٹھہر جائے گا وہ تمہاری دنیا میں جتنے برس گزارے میری دنیا میں جب وہ آئے گی تو وہ اسی دن اسی پل واپس آئے گی میں مرسل شاہ سے اس کی شادی منسوخ نہیں کر رہا تم اپنی دنیا میں میری شہزادی بیٹی کو جتنے برس روکنا چاہو روک لو اور آخر میں وہ ہمارے ملاقہ واپس آ جائے گی اور ملکہ بنے گی میں نے کہا نا تم مراد راجا کو نہیں ہرا سکتے اور اگر اس سب کے باوجود وہ واپس نہ آئی تو یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے وان فاتح تم نے صرف یہی فیصلہ کرنا ہے کہ کیا تم اس چابی کو پانے کے لیے یہ قربانی دے سکتے ہو مراد مسکراتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا فاتح نے ہلکی سی نظریں موڑی کمرے کے کونے میں آریانہ کھڑی تھی اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اس نے نفی میں سر ہلایا گویا اسے روکا ہو ڈیڈ آپ اس کی بات نہ مانی ایڈم کو یہ مشروب پینے دے اگر وہ سب بھول بھی جائے تو کیا ہوگا مگر آپ کو یہ نہیں بھولنا چاہیے نہ ہی تالیہ کو بھولنا چاہیے وہ منت کر رہی تھی فاتح نے اس کو نظر انداز کیا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے اس نے بوتل اپنے قریب کی یعنی تم سب بھلا دینے پہ راضی ہو مراد مسکرایا پوچھ سکتا ہوں کیوں تم مجھے نہیں جانتے راجا میں کیا کر رہا ہوں اور کیوں کر رہا ہوں یہ تم نہیں سمجھ سکتے اس نے بوتل کا ڈھکن زور سے باہر کو کھینچا پھر اسے لبوں سے لگا لیا گھون دیا گھونٹ پانی اندر اترتا گیا اس کا کوئی ذائقہ نہ تھا بے لذت بے مشروب ختم ہوا تو سونے کے دونوں ٹکڑے باہر آ گری اس نے آرام سے ان کو اٹھایا اور جوڑ دیا چابی جڑتے ساتھ ہی چمکنے لگی فاتح نے اس کی زنجیر کو گردن میں پہن دیا اور پھر مراد کو دیکھا دروازہ کھولنے کے کتنی دیر بعد چابی ٹوٹے گی وہ سنجید کی سے پوچھ رہا تھا دروازہ کھلتے ہی یہ ہر گزرتے پل بھاری ہوتی جائے گی یہاں تک کہ تم اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکو گے اور آخر کار تم اس کو گردن سے نوچ پھینکو گے قریب کتنی دیر بعد اس نے دوہرایا کتنا وقت ہوگا میرے پاس ایک پوری رات اس سے زیادہ نہیں کیوں تم اسے ایک رات میں کیا کرنا چاہتے ہو مراد نے غور سے اسے دیکھا ایک رات تو بہت طویل عرصہ ہے راجہ یہاں تو ایک لمحے میں دنیا بدل جاتی ہے زمانہ پلٹ جاتا ہے میں نے کہا نا تم مجھے نہیں جانتے اور کرسی دھکیل کے وہ اٹھ کھڑا ہوا اس کے تاثرات پتھر جیسے ہو رہے تھے اور مجھے معلوم ہے کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں ڈیئر ایڈم میں نے راجہ کی شرط مان لی تھی واپس آنے کے بعد جب چابی ٹوٹے گی تو میرے ذہن سے یہ گزرے چار ماہ میں ہو جائیں گے میں نے یہ فیصلہ کرنے میں دیر نہیں لگائی کیونکہ یہی ہم تینوں کے لیے بہتر ہے اگر ایڈم تم یہ مشروب پیتے تو تم سب بھول جاتے قدیم ملاقہ کے سارے اسباق بھول کے تم وہی عام سی زندگی گزارنے لگتے جو پہلے گزار رہے تھے مگر اب تم وہ زندگی نہیں گزارو گی میں نہیں چاہتا کہ تم اپنے اصل کو بھول جاؤ اور اگر تالیہ یہ پیتی تو وہ بھی اسی زندگی کی طرف لوٹ جاتی جس کو اس نے بہت مشکل سے چھوڑ کے اپنے اصل کو دریافت کیا تھا میں اس سے اس کا اصل نہیں چھین سکتا تھا رہا میں تو مجھے یہ مشکل فیصلہ نہیں لگا میری زندگی پہلے ہی بہت پیچیدہ ہے یہ الیکشن ایئر ہے مجھے بہت سے کام کرنے ہیں جن کو میری مکمل توجہ چاہیے اور قدیم علاقہ کو بھول جانے سے میری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی مجھے بھول جانا چاہیے کہ میں نے اپنی بیوی سے بے وفائی کی ہے کاغذوں پہ ہی سہی یہ ای میل لکھنے سے قبل میں نے سوچا تھا کہ میں تالیہ کے لیے آزادی کا پروانہ لکھ بھیجوں گا لیکن جیسے جیسے یہ چابی بھاری ہو رہی ہے مجھے احساس ہو رہا ہے کہ رشتے چاہے صرف کاغذی ہی ہوں اتنی آسانی سے نہیں توڑے جا سکتے تالیہ سے کہنا میں اب اسے نہیں چھوڑنا چاہتا میں اسے اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ایک دن وہ مجھے ہر وہ چیز یاد کروا دے جو میں بھول بیٹھا ہوں خود غرضی کہہ یا کچھ بھی میں تالیہ کو نہیں چھوڑ سکتا میں اسے خود سے مایوس بھی نہیں کرنا چاہتا کیونکہ تب وہ واپس چلی جائے گی میں چاہتا ہوں وہ میرے ساتھ رہے کیونکہ اسے میری اور مجھے اس کی ضرورت ہے چار ماہ قبل اس چابی کو جوڑنے سے پہلے میں اسے ایک بدیانت اور سطحی سوشلائی تاشا کے طور پہ جانتا تھا جس نے میری فائل چرائی تھی اگر چیزیں واپس اسی مقام پہ پہن جائیں تب بھی میں چاہوں گا کہ وہ میرے ساتھ رہے بھلے میں اسے ناپسند کروں اسے دھکا میں چاہتا ہوں کہ وہ تب بھی میرے ساتھ رہے امید ہے اسے وعدے نبھانے آتے ہوں گے اور میں چاہوں گا ایڈم کہ تم اپنی زندگی کو دوبارہ سے تعمیر کرنا شروع کرو لیکن اس دفعہ وہ کوئی عام زندگی نہیں ہونی چاہیے میں تمہاری توقعات کے مطابق راجا کی بدعنوانی کو بے نقاب نہیں کر سکا کیونکہ میں لیڈر تھا اور لیڈرس کو مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں لیکن تم لیڈر نہیں ہو تم آزاد ہو کسی سمجھوتے کسی مشکل فیصلے کے بجائے تم بہادر فیصلے لے سکتے ہو میں تمہیں کوئی نصیحت نہیں کرنا چاہتا کیونکہ بہت جلد تم خود سمجھ جاؤ گے کہ اب تمہیں آگے کیا کرنا ہے بارہ بج رہے ہیں اور میری چابی بھاری ہو رہی मैं میں صبح تک ہی اس کا بوجھ سہار پاؤں گا ہوں اور تب تک مجھے چند اہم کام کرنے ہیں اپنا اور تالیہ کا خیال رکھنا اور ہاں میں جانتا ہوں تم دونوں نے سن کے سہن میں کیا دبایا ہے تالیہ سے کہنا وہ یہ گھر مجھ سے خرید لے اور اپنا خزانہ نکال لے یہ خزانہ تم دونوں کی محنت کی کمائی اور تمہاری صدیوں کی مسافت کی اجرت ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم دونوں اس سفر کو کبھی نہ بھلاؤ فقط وہ غلام جس کو شہزادی تاشا نے آزاد کیا تھا موسیقی ہنوز بج رہی تھی اور مہمانوں کی خوش کی آوازیں سنائی دے رہی تھی ہر طرف گہما گہمی لگی تھی ایسے میں وہ دونوں لان کے سرے پہ کھڑے ایڈم کے موبائل سے وہ ای میل پڑھ رہے تھے میل ختم ہوئی تو ایڈم نے سکرین بجھا دی اور مردہ ہاتھوں سے فون جیب میں ڈالا پھر تالیا کو دیکھا اس کی رنگت زرد پڑ چکی تھی اور وہ کسی مجسمے کی طرح ساکت کھڑی تھی ایڈم اس نے بے یقین سی آنکھیں اٹھا کے اسے دیکھا یہ سب کیا تھا ایڈم کی آنکھوں کے کنارے بھیگنے لگے گلا رند سا گیا چیتالیہ انہوں نے ہمیں چننے کے بجائے اپنی پرانی زندگی کو چن لیا میں نے آپ سے کہا تھا نا یہ حکمران لوگ سمجھوتے کرتے وقت ہم ادنا کارکنوں کو بھلا دیتے ہیں ایڈم اس کی خالی خالی آنکھیں ایڈم پہ جمی تھی وہ مجھے بھول چکے ہیں وہ اداکاری نہیں کر رہے وہ واقعی مجھے بھلا چکے ہیں میری ساری ریاستیں ساری کوششیں میری ساری اچھائی وہ سب پر پرامرش کر چکے ہیں ان اتنا بھی یاد نہیں کہ ہماری شادی ہوئی تھی وہ ستے میں تھی زمین اس کے پیروں تلے سے سرکھ رہی تھی اور سارا وجود جیسے کھائی میں گرتا جا رہا تھا وہ تو میری طرف دیکھنے کے روادار نہیں میں انہیں کیسے وہ سب یاد کرواؤں گی جو قدیم ملاقہ میں ہوا تھا وہ پلک چھپ کے بنا اس مشہور سیاستدان کو دیکھ رہی تھی جو کافی فاصلے پہ کھڑا تھا اس کی گرد لوگوں کا جھمگتا لگا تھا وہ مسکرا کے بات کر رہا تھا اور لوگ موبائلز اور کیمروں سے مسلسل اس کی تصاویر بنا رہے تھے باڈی مین گارڈ سیکریٹری دائرے کی صورت اس کو اعتراف سے گھیرے ہوئے تھے اور جیسے جیسے رش بڑھ رہا تھا وہ غیر متعلقہ لوگوں کو اس کی طرف جانے سے روک رہے تھے وہ ناقابل رسائی تھا وہ ان سے بہت اوپر تھا وہ ان کو پہچانتا تک نہیں تھا اسے بس ان کے نام یاد تھے ایک اس کا باڈی مین تھا عام سا لڑکا جس نے دس گیارہ دن اس کے پاس کام کیا تھا اور دوسری اس کی بیوی کی نئی دوست بدیانت ستائیس لڑکی تھی جو اس کے سالے میں انوالو تھی اور جس نے اس کی فائل چرائی تھی وہ اپنی زندگی میں واپس چلا گیا تھا اور وہ وہ دونوں وہ اب اس کے کچھ بھی نہ تھے اور اگر وہ اس کو کچھ بتاتے تو وہ کبھی یقین نہ کرتا کوئی بھی یقین نہ کرتا کیا ساری عمر جھوٹ بولنے کا یہ نقصان ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی زندگی کا سب سے بڑا سچ بولنا چاہو تو کوئی اس پہ یقین ہی نہ کرے